دیکھو نا یہ جو پہلی صورت گزری ہے سورت عال عمران اس صورت میں توحید کا مسئلہ فصاد کا مسئلہ کتاب فی سبھی انفاق فی سبھی تو یہ چار مسئلے آئے سورہ بکرا کے مضامین آگے صورتوں میں چلتے ہیں تو سورہ بکرا کے مضامین میں سے چار مضامین تو آ گئے وہ انتظامیہ والا مضمون نہیں آیا اب صورت سورت السلام امور انتظامیہ والا مضمون آ رہا ہے دوسرا ربط کا انداز یہ ہو جائے گا کہ کتاب کی بات ہوئی اور لڑائی دشمنانی اسلام سے سب اٹھتی ہے کہ اپنے ملک کا نظم و نسل اور ٹھیک اور درست ہو اس واسطے صورت کے اندر عمور انتظامیہ کا بیان ہے پنجاب گننا تم صورت کے تین حصے ہیں پہلا حصہ ابتدائے سورت سے ان دمزہ یا مرک ممت الرحمان عادلہ آلیہ دوسرا اس آیت سے ویت الرف ان نصا پرندہ اور یونیفی ہندا اور تیسرا اس آیت سے آخر سورت تک یہ تین حصے ہوگئے پہلے حصے میں ابتدا میں کورونا سے کرنے محکمہ تک عام پبلک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ امور انتظامیہ چودہ بیان ہوئے اس صورت کے اندر پھر جس وقت یہ امور انتظامیہ بیان ہو گئے تو پھر ہم یہ مسئلہ آیا وہاں ملتا الادو بیچ آیا توحید کا مسئلہ شری کا رنگ اور ساتھ ساتھ احسان کا مسئلہ امور انتظامیہ کا حاصل ہو جائے گا کہ ظلم نہ کرو آگے شرک نہ کرو یہ مسئلہ بھی آ احسان کرو دیکھ کام کرو تو گویا کہ یہ دین باتیں جو پرانی مجید کے اندر آیا کرتی ہیں اکٹھی وہ یہاں بھی سورک کے اندر کیا ہو گئی ہے اکٹھی ہو گئی ہے یہ ایک امرے مسلے ہے اور باقی یہود کے باعث کا بیان اور ان کے اوپر سجرا یہ اخیر میں ہے دوسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے اندازہ سے تو اس میں وہ احکام جن کا بادشاہ سے یا فوج سے دب ہے ان احکام کا ذکر ہے پہلے حصے میں چودہ احکام چودہ امور انتظامیہ جن کا ریت کے ساتھ دبدک ہے اس میں آٹھ احکام ہیں جن کا بادشاہ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کیا ہے تبد ہے پھر قسمت یہ احکام بیان ہو جائیں گے آٹھ تو پھر مسئلہ آ جائے گا کہ شرک نہیں کرنا جیسے کہ پہلے حصے کے بعد میں اخیر میں آیا کہ شرک نہیں کرنا یا دوسرے حصے کے اخیر میں پھر آ جا کے شرک نہیں کرنا کیونکہ اصل بات ہو ہے خدا کی بات آ رہی ہے کا اعلان تیسرے حصے کے اندر وہ کئی مسائل جو کہ عمول انتظامیہ پہلے بیان ہوئے ہیں تو دوسرے حصے کے جو مسائل ہیں ان میں سے صرف آٹھواں آپ پہلے حصے کے جو مسائل ہیں تو دوسرا پانچواں چودہواں ان پر کچھ تنویرات ہیں مزید بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے ابتباع رسول ابتباع قرآن کی تنقید عال کتاب کا ایک سوال پھر آخری کتاب کی شرارتوں کا بیان اور ان کے سوال کا جواب یہ تیسرے حصے کے مداخلت ہے پہلے حصے میں اقتدار تقویٰ کا حکم پھر امور ریت چودہ مسائل چودہ حکام کا بیان اس کے بعد مسئلہ توحید شرک سے روکنا احسان کا تذکرہ ایک کمرے حسلے کا بیان یہود کے قباعد کا ذکر اور سجرات دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ یا وہ احکام جن کا فوج کے ساتھ بنتا ہے ان کا بیان وہ آٹھ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ بیان کو بھی شرکت نہیں کرتا تیسرے حصے میں جو پہلے احکام بیان ہوتے ہیں تو احکام ریت میں سے دوسرا پانچواں اور چودواں احکام سلطانیہ میں سے آٹھواں ان کی مزید وضاحت کی گئی ہے اور ان کے لیے تنویرات ہیں آج یہ کتاب کے ایک سوال کا جواب ہے لیکن سوال کے بعد ان کی کچھ خبائص کا بھی ذکر ہے ابتباع قرآن اور اتباع رسول کی تنقید ہے یا یار جھنڈا گرم لوگوں جھرو اپنے رب سے جس رب نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے دیکھو تمہارا سب کا ابا ایک ہے جب سب کا ابا ایک ہے پھر یہ جو اونچ نیچا تمہیں سوال پیدا کر رکھا ہے تو یہ تمہارا درج عمل ٹھیک نہیں ہے سارے تم ایک باپ کی اولاد ہو بلکہ ایک باپ کے علاوہ ایک ہی ماں ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو لہٰذا کسی پر ضرور سیاسی کرنا کسی کو اپنے آپ سے چھوٹا سمجھنا کسی کو عقید جاننا یہ ٹھیک نہیں ہوتا بخارا کبھی ہاتھ گولہ اس کے لوگوں نے دو مہینے کیے پیدا کیا اسی نفس واحدہ سے اس کی بیوی کو بھی اور کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کی آدیا حضرت حضل ابا نے پیدا فرمایا دوسرا بنا پیدا کیا اس کی جدت سے اس کی بیوی کو یعنی کہ جیسے آدم مٹی کا بنا اور آدم ایک انسان کا اسی طریقے سے اس کی آدیا اس کی بیوی حضرت ابا بھی کیا تھی ایک انسان تھی تو پیدا کیا اس کی جلت سے اس کی بیوی کو اور پیدا ہے ان سے مرد بہت اور عورتیں بہت جیسے کثیلا نظاروں کے ساتھ کرتا ہے نسوان کے ساتھ بھی اور ڈھرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر اس میں ایک سوال کرتے ہو اور بچوں ریم ہو کی کتا کو کتا کرنا چاہیے رشتے داری کا قطع کرنا بھی ٹھیک نہیں راہب کا خیال کرنا چاہیے بے شک گندہ تم کر دیں باد ہے وہ آپا امباد یہ پہلا امرے انتظامیہ آ گیا دیا کرو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو حمیز کو بدلے طیب کے اور نہ کھاؤ اپنے مال ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر یہ بڑا گناہ ہے دیکھو نا یتیم کے ساتھ خیر خائی ہونی چاہیے یتیم کا مال اگر رہ گیا ہے اس کی باپ کی جائیداد رہ گئی ہے تو پھر ان کو مال پہنچانا چاہیے بچپن میں تو مال دینا نہیں ہے بڑے ہو جائے تو ان کا مال ان کی آوازیں کرو ان کا مال نہ کھاؤ بعض اوقات ماسرا تو نہیں کھایا جاتا لیکن ایک اور طریقے پر کھایا جاتا اس کو بھی بیان کر دیا اپنی چیز ہے ردی یتیم کی چیز ہے اچھی تو جو اپنی ردی چیز ہے وہ بیچ دی یتیم کی اچھی چیز کے بدلے میں بغیر یہ ہوگا کہ سودا ہوگا اور یہ ٹھیک لی ہے تمہاری چیز جو ردی ہے تمہارے لیے اس کا استعمال تعیب ہے اور یتیم کی جو چیز اچھی ہے تمہارے لیے کا استعمال کیا ہے گندا ہے تو نہ بدلو امیر کو بدلے طی کے اور نہ کھاؤ ان کا مار اپنے مام کے ساتھ ملا کر یعنی یہ خیال کرو کہ چلو ان کا مار اپنے مام میں اکٹھا رکھیں گے بہانہ یہ کریں گے کہ اس میں سہولت ہے لیکن یہ تو بہانہ ہوا اصل مقصد تمہارا یہ ہے ان کا مام حتم کر جانا کھا جانا یہ کام ٹھیک نہیں یہ ہے بڑا گناہ وائر تم بندہ دکھ سے دکھ لیے اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے پنکھوں ماں تب انصاف کو نکاح کرو جو تم کو عورتیں اچھی لگیں دو دو تین تین اور چار در پنکھ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پیار کرو ایک ہو یا پیار کرو اپنی لڑکیوں کو یہ قریب طرح اس کے کہ تمہارا چکاؤ نہ ہو جائے دیکھو نا اگر تم تم کو ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو اچھی لگی سے نکال دار دو اس آیت کے متعلق احتجاج قبرسی میں لکھا ہے کہ ایک زندید آیا تھا حضرت علی کے پاس اور اس نے ایک سوال کیا تھا تو حضرت علی نے اس کے سوال میں یہ بات کہی سوال یوں مشہور ہے اس زندید نے یہ سوال کیا کہ پرانے فزیر کی بعض سمجھ میں نہیں آتی ہی. یہ آدمی سمجھ میں نہیں آتی ہی. یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو جو عورت اچھی لگے اسے نکال کر دو تو کہاں مسئلہ ہے یتیم سے انصاف کر سکنے اور نہ کر سکنے کا اور کہاں مسئلہ ہے کسی عورت سے نکال سکنے کا تو یہ جو شرط ہے اس میں اور یہ جو نظار ہے اس میں آپ اپنے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی ہے. یتیم سے اگر انصاف نہیں کر سکتے تو نکال کرو دار اچھی عورتوں کے ساتھ جو اچھی لگتی ہے تو یہ اپس میں جوڑ کیا ہے تو یہ جب سوال کیا سندید میں تو حضرت علی عزی اللہ ازم اس کے جواب نے کہا کہ جن لوگوں نے پرانے مجید کو جمع کیا تھا ان لوگوں نے یہاں سے پرانے مجید کا کافی سارا حصہ نکال دیا ہے ایک کے ملا ابلی تعبا یہ کہیں تھا ون گیہ ما دا رک مساج یہ کہیں تھا اور درمیان میں پرانے مزید جس میں کئی قصب تھے کئی انصاف تھے وہ یہاں سے نکل گئے جوڑ کیسے سمجھ آئے کیونکہ ان شاء اللہ تو سندھو مری خانہ کی جو نظام کی اصل وہ ان کو سمجھ ہی نہیں وہ ختم کرتی اور جو ایک دوسری جگہ کا سفر تھا نا ون شروع ماتا اور یہاں جوڑ دیا تو اب باقی یہ شرط اور نظام میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو حاصل کلام کے یہ بنا کہ زندگی کا سوال حضرت علی کا تعینی کا اظہار کہ مجھے تو سمجھ لیا تو یہ حضرت علی گڑھ ایسی شخصیت کی تو بڑھ گئی آیت کا تو میرے جیسا بھی کے سمجھتا ہے تو ایک آیت کا اشکار پیدا ہوتا ہے بہت ساری جواب نہیں دے سکتے بہت ساری جیسا فاضل کامل جب ایک آیت کے مجبور کو نہیں سمجھ سکتا بہت ساری کامل فادل ہونا کیسے ثابت ہوگا تو بغیر تو یہ ہے کہ یہ دراز کیا کہ صحابہ کے نے پرانی مجید کے اندر رد و کرد کیا پرانی مجید کے اندر تبدیلی کی اور پرانی مجید کا کئی حصہ نے نکال حلم کیا لیکن یہ اطراض صرف صحابہ کے پر نہیں بلکہ ایسے حضرت علی ردیٰ اور تعداد اس کی توہین ہو رہی ہے میرا صاف ہے یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کی سلک میں ڈر ہو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے کیونکہ بچی یتیم ہے اور اس کا باپ تو ہے کوئی جو پوچھے تم کو تو یہ ڈال ہے کہ عظیم لڑکی ہوگی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. تو میرے انصاف نہ کر سکو گے تو لہٰذا کر عظیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تو خام ہے جو عورت اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو جب عورت کو اچھی بھی لگتی ہوگی تو خام حقوق نہ کرو گے تو جو عورت اچھی لگتی ہو اس کے بندہ پورے حقوق ادا نہیں کرتا جو عورت اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ بندہ حکومت پورے نہ کرنا تو کرتا کرتا تو بالکل مطلب ہے نکاح کرو جو تم کو اچھی مسئلہ مسلاد اور با لیکن نکاح کرنا دو تین چار تک جائز ہے اس سے زیادہ نکاح کرنا اور اس سے زیادہ عورتیں اپنے گھر میں لانا جائز نہیں ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین بھی ہو سکتی ہے چار بھی ہو سکتی ہے اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک کو اختیار کرو یا پھر ایک پر اگر گزارا نہیں تو جو تمہارے ملک میں تمہاری ڈوٹیاں ہیں ان سے تمہوں حاصل کر لو تو پھر وہ تمہاری ممدوک ہے تو ہوا اور اور نکاح ہوتا ہے تو نفا حاصل کرنا جائز ہوتا ہے تو جو لوڈی اپنے میلک پہ ہے اس نے کی اولا نفا حاصل کرنا کیا ہے جائز ہے وہ تو ہے ہی انسان کے ملک میں اور یہاں تو آ جا کر جو بات چیت بھی آئی جام دور ہوا ہے اور وہ ہے ملک میں کہ یہاں لوگ بڑا شکار کرتے ہیں نکاح بھی کوئی نہیں اور جائز ہو گیا ہے ہی ملک میں اس کا انسان کا اپنا مارد ہے تو جو اپنا مار ہے اس انسان وہ حاصل کرتا ہے اس میں کیا خرابی ہے ایک ہوا عورت بھی جب صرف ایجاد قبول ہو جائے اس سے نمبر حاصل کرنا جائزہ ہے تو فرمایا کہ اگر گھر ہو نہ کر سکوں گے دو تین چار ہونے کی شروع میں تو ایک وقت پیار کرو یہ اپنی لوڑیوں سے نمحاصل کرو یہ قریب کر رہا ہے کہ تمہارا جھکاؤ نہ ہو جائے گا دیکھو نا کچھ لوگوں نے اس کار پیدا کیا کہ مجید وہ مزید تک عورتیں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی لیکن نبی علیہ السلام نے بھیا کوکت اپنے گھر میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا جواب تو بڑا آسان ہے نبی علیہ السلام کی کئی خواہش ہے اور خود پرانے وزیر کے اندر دوسری آج موجود ہے جس دوسری آج سے نبی اللہ علیہ اللہ کے لیے زیادہ ازماد کا رچنا جائز ثابت ہوتا ہے اسی پرانے مزید کے اندر وہ آج بھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے تکلق لوگ کر کے جواب دیا اور جو اسلامی مسئلہ اس کو بگار دیا کہ قرآن میں آیا دو تین چار دو اور تین کتنی ہوگی پانچ چار اور سات شامل کروں تو کتنی ہوگی نو تو وہ پرانی مجید کی آج سے نو کے ساتھ نکال کرنا کیا ہو گیا ثابت ہو گیا لیکن اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر پوری بات کرو جیسا کہ بعض لوگوں نے کہی ہے وہ بات دو دو یہ چار ہو گئی تین تین یہ کیا ہو گئی چھ اور چار دس اور چار چار یہ آٹھ ہو گئی اٹھارہ کے ساتھ نکاح کرنا پھر کیا ہو گیا جائز ہو گیا امام انگامہ شوقانی غیر ممن نے یہ بات پہ لکھ بھی کی ہے حالانکہ یہ عام آدمی اور نماز بل کے سب زبانوں کا مطلب یہی ہے اور یہاں یہ مختلف قسم کی عورتوں کی جمع کی بات نہیں بلکہ تقسیم ہے افراد پر کہ کوئی نکاح کرے گا دو سے کوئی نکاح کرے گا تین سے کوئی نکاح کرے گا چار سے یہ نہیں کہ ایک آدمی دو سے بھی کرے پھر مزید تین سے بھی کرے پھر مزید چار سے, سے بھی کرے اور نو ہو جائیں یا نو کا ڈبل اٹھارہ ہو جائیں یہ بات اسائد کے بیان نہیں ہو رہی اگر تم کو ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے اختیار کر رہے کو یا پھر اپنی بڑی سے نہ بازو یہ زیادہ قریب ایسی کی جکاؤ نہ ہو وہ آپ تم نے سات سالوں پار ہیا نہ اپنی بیویوں کو مار بھی دینا ہے اور مار بھی دینا ہے خوشی سے یہ نہ ہو کہ تن ہو کر مار دو مار دو مار دینا خوشی سے مثلا تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق مار مقرر کرنا چاہیے اور پھر خوشی کے ساتھ دے دینا چاہیے ایک عورت ہے تمہارے حملے دکھا بھی آئی ہے تو میں چاہیے کہ اس کو راضی رکھو خوش رکھو تو یہ ان مرد کو حکم ہے مار دینے کا لازم ہے مرد پر مار دینا لیکن ہمارے ہاں یہ کام کے سر میں میں بات کہہ رہا تھا ہمارے یہاں یہ بات چلتی بعض اور کام مرد بہت ہو جاتا ہے نا اس کی بیوی مولوی صاحب کے پاس آ جاتی ہے یعنی میرا کام مر گیا ہے اور میں اس کو بار معاف نہیں کرتا اب بتاؤ میرا کیا بڑے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے خاون کا کیا بڑھے گا جو تیرا خاند مجھے مار دے کر نہیں کیا لازم اس پر تھا مطلب یہ پوچھ رہی ہے کہ جی میں نے اپنے خون کو مار معاف ہو نہیں کیا تھا میرا کیا بڑھے گا حالانکہ عورت اور کے لیے مال معاف کرنا لازم نہیں ہے خوشی ہے معاف کر دے تو ٹھیک ہے نہ معاف کرے تب بھی کیا ہے ٹھیک ہے مرد جتنا مال مقرر کیا کرے اتنا جتنا اس کی حیثیت کے مطابق ہے پھر وہ مال دینا کیا ہوتا ہے لازم ہوتا ہے آگے نفرتا ہے بھائی تم اور اگر خوشی سے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دیں چلو سارا نہیں چھوڑ چھوڑتی کچھ چھوڑتی ہیں تو ٹھیک ہے خوشی سے چھوڑے تو بالکل کھاؤ ہری مریجا رہتا پیتا باہر کے بارے میں اختلاف پھر گیا بال کتنا ہونا چاہیے ہنفی کہتے ہیں کہ کم از کم دس درم مار ہے اس کے بارے میں ہنفریوں کے پاس صحیح حدیث میں موجود ہے جس کے اندر حجاز میں امکان کوئی نہیں ہے ایک روایت میں حجاز روپئے مقاب ہے اس بات لوگوں نے اطلاع کیا دوسری روایت موجود ہے جس کے اندر حجاز روپئے امکان کوئی نہیں اور روایت صحیح ہے دس درم کم از کم مار ہونا صحیح ہے بار اوقات یہ ہفتہ ہے کہ ایک روایت کسی ایمان تک نہیں بھی پہنچتی تو حضرت امام شافی صاحب رہے مولا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو عام بازار میں بکنے والی چیزوں کا سمند بن سکتی ہے وہ عورت کا مار بھی بن سکتی ہے سمجھی بات انہیں بہت کمی کر دی کہ اگر کوئی چیز سمن بن سکے کسی مبی کا وہ عورت کے لیے مال بھی بن سکتی ہے چلو حضرت امام شافی صاحب رہا مولا کچھ تو آگے گئے کچھ تو انہوں نے لازم کیا مرد پر بات آئی امریکہ حضمداری کی اب نے حضف داری کا ایک جاؤ کا دانا بھی مار بن سکتا ہے جاؤ کا ایک دانا بھی مار بن سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہے آج میں سات باتیں نہ لے رہا یہ جو جا کا دانا تم نے مار کیا ہے نا یہ بڑی خوشی سے ادا کیا کرو فائن پھر اگر اس گاؤں کے دانے میں تھے کچھ وہ تمہیں معاف کر دے آدھا دے دیا اور آدھا چھوڑ دے تو وہ جو آدھا تم کو چھوڑ دیا تب وہ ہری اور مری گیا وہ بہت ہی آگے چلے گئے ایک گاؤں کا دالم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مال ہوتا ہے اصل میں مال کی کچھ نہ کچھ رقم تو ہونی ہی چاہیے بڑا یہ چوتھا رہے نہ دیا کرو بے کو اپنے مال جو کیے اگر تمہاری مالی کا ذریعہ ان کو اس میں سے چھناؤ پہناؤ اور ان سے معقول بات کہو یتیم ہے یتیم کا مال اس کو دینا ہے لیکن ابھی وہ یتیم مالک نہیں اس کو پتہ نہیں کہ مال کس طریقے سے استعمال کرنا ہے مال اس کے حوالے ہو جائے گا بے گاہ خرچ کر کے اپنے مال کو سہا کر بیٹھے گا تو لہذا ابھی اس کے حوالے باہر نہ کرو یہ مال ہے بے شک یتیم کا لیکن اس کو ایسا سمجھو جیسے اپنا مال اور یہ مال انسان کے لیے گزارے کا ذریعہ ہے تو یتیم کا مال اگر ضائع ہو گیا تو اس بیچارے کا گزارا جو ہے آئندہ زندگی میں وہ ختم ہو جائے گا تو لہذا پھر اس مال کو جو گزارے کا ذریعہ تمہارا اپنے ہی سمجھو نا یہ ہمارے گزارے کا کیا ذریعہ ہے تو یہ یتیم کا بھی گزارے کا ذریعہ ہے تو اس کا مال ضائع نہیں کرنا البتہ جانتے یتیموں کو سوا آگے جب نکال پہنچے پھر اگر تم معلوم کرو میں ہوشیاری تو اس کو اس کا مال دے دو پھر یتیم کا مال ہے تو یتیم کو جانچنا بھی چاہیے اور یتیم کے حوالے کچھ کچھ مار کر کے اس کو کاروبار کی سمجھ میں پیدا کرنی چاہیے بچہ ہے چھوٹا اس کو چار آنے دے دیجیے جا جا کر کافی خریدا تو ایک دن اسے چار آنے کی کافی خریدی پھر اس کو آٹھ آنے دے گے بھی خرید خریدا سمجھ آ گئی ہے اس کو پھر اس کو روپیہ دے دیا پھر کبھی پانچ روپیہ اس کو دے دیے فلاں چیز فلاں سودا خریدا پھر کبھی اس کو دس روپیہ دے دیے کبھی سو روپیہ دیا اور سو روپیہ سے کا جو کام کیا ہے سمجھ آ گئی ہے تو باہر کیا اس کو جانتے بھی رہنا چاہیے اس کو تعلیم بھی دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سگ رہے اور اس کے کے پاس اس آئے کو ضائع کرے اگر بھلائی معلوم کرو سب جو ہم قابل ہو گئے ہیں تو مال حوالے کر دو ولاقی صلاحت اور نہ کھاؤ اس مال کو اڑاتے ہوئے اور اس جلدی میں کہ بڑے ہو جائیں گے بڑے ہوں گے تو مانگیں گے زیادہ پہلے پہلی ختم کر دو اس کا مال اور جو آدمی متبدی ہے یتیم کا اور خود غریبی ہے تو وہ بچ بچ کر چلے اور جو تنگ دست ہے تو اس کو چاہیے کہ مطابق کے کھا دے دیر شخص ان کے حوالے کرنے لگو کہ بال تو بھی بناؤ ان پر وہ اللہ ادا اچھی بہت اور کافی ادا حساب رہنے والا پانچواں امرے انتظامی ابتدا میں پرانے قانون کے مطابق جائیداد کے بارش بچے ہوتے تھے بچیاں نہیں ہوتی تھی بیوی بھی نہیں ہوتی تھی ماں باپ بھی نہیں ہوتے تھے اب فرمایا کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور جیلاب میں سے جو ماں باپ نے رشتے داروں نے چھوڑی اور تو بھی حصہ ملے گا اس میں سے جو ماں باپ نے رشتے داروں نے چھوڑا اب تھوڑا مارا یہ زیادہ تھا تو یہ معلوم کہہ لیا کہ مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی ملے گا حصہ رکن کیا ہوا ویزا حضرت قسمتہ اور جس وقت حاضر ہوں تقسیم کو رشتے دار اور یتیم اور مسکین ان کو اس میں سے کچھ دو اور گو کو معقول بات کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آئے منفرق ہو گئی ہے ابتدائی اسلام میں یہ مسئلہ تھا کہ جس وقت مار جگے ترسیم کرنے تو ایسے افراد آ گئے جو کہ بارش نہیں ہیں رشتے دار یا کچھ یتیم مسکین آ گئے تو وہ جو مرا ہے اس کی جائیداد میں سے ان کو بھی دیں دو اور ان کو معروف بات کہہ دو کہ تمہارا حق تو نہیں بنتا لیکن چلو ہم نے کچھ دے دیا کسی بد کا ادھر واضح ہو جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ جس کا مال ہے اس کے واقعہ پورا پورا مال ملنا صحیح ہے آگے وہ مزے والا اپنی زندگی میں کسی یتیم اسکیم کو دے جاتا یا اپنے کسی ریبال رشتے دار کو دے جاتا تب بھی ٹھیک تھا یا ان باتوں کو مل گیا کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کو دے دے تب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو تقسیم پرندہ ہے اس کو اجازت ہو جائے کہ چلو مزے والے کے مار میں سے تم کچھ دے جاؤ تو یہ بات ٹھیک نہیں بنتی تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ منصوب ہو گیا سیدھی سی, سی بات تھی کہ میں شروع کرو تقسیم کے بہت آ گئے رشتے دار بارش یہ جی بھی کہتے رشتے دار جو یتیم اسکیم آئے تو قانون عام طور پر یہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی مرے تو برادری کا کوئی بڑا بندہ دیکھا جاتا ہے تو اس برادری کے فلاں آدمی نے باہر کو تقسیم کرنا ہے اور عام طور پر برادری کا جو بڑا آدمی جس کے سپور کیا جاتا ہے سارے جائیداد ہوتا ہے ماضی معاملات کو سمجھنے والا ہوتا ہے تو رشتہ داروں کی جو بارش ہے مرضی ہوتی ہے کہ خالی جائیداد آج حسیم ہوتا ہے لیکن وہ آدمی جو سمجھتا ہے کاروباری آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ کی کیا پتا ہے اسے قرضہ دینا ہو کیا پتا ہے اسے قرضہ دینا ہو پھر اس کی جائیداد ہے کہاں بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حکومت آنے کے بعد لوگ انڈیا کے اندر بھی اپنے کارخانے میں ڈال ہیں تو یہ بھی تو پتا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد ہے کہاں کہاں پھر وہ ساری جائیداد کا حساب کتاب بھی کرنا پڑتا ہے تو کہا کہ جب یتیم آ جائیں مسکین آ جائیں تو ہیں رشتے ہے ان کو کہو کہ ہم نے پورا بھی حساب نہیں کیا اور جب حساب کریں گے پتہ چلے گا جائیداد کیا گیا ہے تو جس وقت وہ جائیداد ساری سامنے آ جائے گی نا تو پھر جتنا جتنا کسی کا ہاتھ بڑھے گا وہ ہم پورا پورا دے دیں گے اب چلو گزارے بھی نہیں حصہ دے رہا تاکہ تمہارا گزارا بھی چلتا رہے یہ بنا کرنے سے آئند کو منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت ہی لگی اور ان کو معقوم طریقے سے سمجھا دو کہ کیا پتہ ہے کس سے لینا ہے کس سے, کس کا دینا ہے ہم کھاتے دیکھیں گے حساب کتاب چیک کریں گے اور اس کے بعد جوڑے تمہار ہاتھ بال دے دیں گے اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر چھوڑیں گے اگر پیچھے کمزور اولاد مال ڈر بھی ہوں گے ان کو چاہیے گھرے اندر سے اور پھر بات کریں کیا پتہ ہے کہ آج یہ زندہ ہے اور کسی اور کی اولاد یتیم یہ ہو گئی ہے یہ مرد ہیں ان کی اولاد یتیم ٹیم ہے ان کو تو بھی خیال ہوگا نا کہ ہماری اولاد کے ساتھ بڑا سلوک ہو تو پھر یہ دوسری یتیموں کے ساتھ بھی بڑا سلوک کریں بے شک جو لوگ کھاتے ہیں ٹیموں کا ماردہ ہے وہ ڈالتے اپنے پیٹ میں آ سید صلی اللہ علیہ سعیدہ اور انقریب داخل ہوں گے تم کی آگ میں یوں سیم عم اللہ وسیعت کرتا ہے تم کو ادا تمہاری اولاد میں تقسیم جائیداد کی یوں ہوگی مرد کو برابر ملے گا دو عورتوں کے حصے کے لڑکا اور لڑکی رہ جائیں لڑکے کے لیے دگنا ہے لڑکی کے لیے اکیلا ہے, ہے تو کہا کہ لڑکے کے لیے حصہ کیا ہے دو لڑکیوں کے برابر ہے پھر اگر وہ مرنے والا جو ہے وہ رہ پیچھے عورتیں ہی عورتیں اور ہوں سے زائد ہوں تو ساری جائیداد کے دو پوروشن کو دے دو تو گویا کہ بچیاں کا کتنی کیوں نہ ہوں وہ دو سروں سے زیادہ نہیں دے سکتی تین ہوں چار ہوں چھ ہوں ان کو ساری جائیداد کا دو سوز ملے گا جبکہ لڑکا سات کو نہیں ہے اور اگر لڑکی ایک ہو تو اس کے لیے نصب ہے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جس جس جائیداد کو مہینے نے چھوڑا یہ چھٹا حصہ تب ہے اگر وہ چھوڑنے والی کی اولاد بھی ہو ایک آدمی برا ہے اس کی اولاد ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا لیکن اگر اس برے والی کی اولاد کوئی نہ ہو وارث اس کے ماں باپ ہیں تو ماں کو تیسرا حصہ اب یہاں باپ ایسا کوئی نہ بتایا تو جب وارث ماں باپ ہیں تو پتہ چلا کہ باپ بابر بھی میرا کو ہے تو ماں کو مل گیا تیسرا حصہ باپ یہاں بن گیا حسب اور باقی ساری جائیداد گاؤں لے جائے گا باپ لے جائے گا پھر اگر اس میت کے بھائی بھی ہوں تو بھی ماں کو پھر چھکا ملتا ہے یہاں بھی ماں کو پھر تیز کا نہیں ملتا پیچھے مسیحت کے جو مسیحت قرض ہے مرنے والا یا پیچھے ادا کرنے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ خو ان کا زیادہ قریب ہے تمہارے بے تمہار نہ جانے کے یہ حصے مقرر کیے ہیں اللہ نے بے شک اللہ جاننے والا ایک والا ہے اب یہاں ایک بیٹی ہو تو آتی جائیداد دو سے زائد ہو تو دو پورس دو ہو تو کیا ہے تو یہاں حضرت عبداللہ نے باس رضی انداز ان ہو انبا فقیر ہیں بج تہد ہیں لیکن وہ یہاں پر غلطی لگی ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک کے لیے قرآن کا جسم دو سے زائد کے لیے دو سرز کا تو پھر دو میں بھی جسم ہی ہے ایک کے لیے بھی جسم ہے اور دو ہفتہ بھی کیا ہے جسم ہے لیکن اس میں ان کا سفر ہے یہ سوا حضرت ابر باس کے اور کسی کا قول ہو نہیں باقی سب کا گور یہ ہے کہ دو بچیاں ہوں تو دو سرس ملے گا تین ہوں تب بھی دو سرس چار ہوں تب بھی دو سرس دو ہوں تب بھی کیا ہے دو سورج اور یہ بات وہ طریقوں سے سمجھ بھی آ جاتی ہے ایک اور اس طریقے سے کہ یہاں بیٹیوں کی بات ہے پرانی مجید کے قریب بہنوں کی بھی بات آئی ہے اسی سوٹ کے حقیل میں ایک بہن کو جسم دو بہنوں کو دو سورج ظاہر بات ہے کہ بیٹی کا ہاتھ محنت کیا ہوتا ہے زیادہ تو جب دو بہنوں کو دو है مل جاتا ہے تو دو بیٹیاں کو بدری کی اور دو سورج مل جائے ایک تو یہ ہوگی دوسری اگر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کو ملتے ہیں دو سورج لڑکی کو ملتا ہے ایک سورج تو اس ایک لڑکی کے ساتھ جب دوسرا لڑکا ہے تو گئی اور اگر اس لڑکی کے ساتھ دوسری لڑکی ہے تو لڑکا ہوتے جب یہ سورج لیتی ہے تو لڑکی ہوتے بچی کا ہوتا کیا رہے گی سورج رہے گی تو یہ بھی سورج لے گی دوسری لڑکی اس کے ساتھ اگر لڑکی نہ ہوتی بس لڑکا ہو تو سورج رہنا تھا جب اس کے ساتھ لڑکی ہے تبھی وہ کیا رہے گی سورج ہوگی تو ایک سورج جس کا دوسرا سورج دوسری کا تو اس کے لڑکا ہوگا دو سورج سمجھی بات تو جب لڑکا ہو تو سورج اس کو مل جاتا ہے تو جب اس کے ساتھ لڑکی ہو تو غیر بات ہے کہ اس کو سورج کام کا ملنا چاہیے تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے دو لڑکیوں کے لیے دو سورج کا ہونا چاہور ان کا سابت ہو جاتا ہے اور تمہارے لیے آتا ہے اس کا جو تمہاری بیوی چھوڑے اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی اولاد ہو تمہارے لیے جو سائنس کاز کا جو انہوں نے چھوڑا پیچھے وسیعت کے جو مصیحت کر کے منے یہ یا پھر جا سکے یہ مرد کا حصہ ہے بیوی کی جائیداد میں سے بیوی کو دیکھو کہ بیوی کی اولاد ہے یا کہ نہیں یہ ضروری نہیں کہ اس مرد سے اولاد ہو اور سنتا ہے پہلے کسی اور کام میں سن کر نکال تھا اسے اولاد ہو تو بیوی کی اگر اولاد نہ ہو تو مرد کچھ ملتا ہے اگر بیوی کی اولاد ہو تو مرد کیا ملتا ہے چست حصہ اور عورتوں کو چست حصہ ملتا ہے اس سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو یہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی اولاد ہے یا کہ نہیں بعض اوقات اس بیوی سے ہوتی ہے بعض اوقات کسی اور بیوی سے ہوتی ہے تو اگر اولاد نہیں تو چودہ ہستہ اگر تمہاری اولاد ثابت ہو تو عورت کے لیے آٹھ کا حصہ عورت کا ایک ہو کم بھی آٹھ کا چار بیویاں ہوں تو وہ آٹھ کا حصہ چار میں کیا ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا اس میں سے جو تم نے چھوڑا پیچھے وسیعت کے جو وسیع کرو یا پیچھے ادا کرنے کر کے اور اگر ایک ایسا مر ہے جس کی براثت تو چلنی ہے لیکن وہ ہے کل نہ اس کے اوپر کوئی اور نہ اس کے نیچے کوئی مطلب ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں اس کا بیٹا بیٹی بھی نہیں البتہ اس کا بھائی یا بہن ہے اور اب سارے متفق ہیں کہ اس جگہ بھائی یا بہن سے مادری بھائی یا بہن وہ ہے اس کا بھائی ہے یا یعنی ماں کی طرف سے یا بہن ہے ماں کی طرف سے تو ایک ہے تو چھٹا حصہ کا ایک بھائی ہے یا ایک اس کے لیے جتنا حصہ اگر زیادہ ہوں تو پھر تیسرا حصہ دے دو تیسرے حصے میں ساری شریف ہو جائے دو ہوں تب بھی تیسرا حصہ دے دو تین ہو تب بھی تیسرا حصہ دے دو اور یہاں یہ فرق نہ کرو کہ لڑکے کو زیادہ ملے اور لڑکی کو کم ملے بلکہ وہ جو تیسرا حصہ دو اس میں وہ سارے برابر کی گئے والے شریف ہو جائے یہ بات بھی ہے کہ جو مسیحت کی جو مسیحت کی جائے یہ اپنی کی ادائیگی کر سکے تو یہاں ہر جگہ جہاں ملاسک کسی کی بیان کی ساتھ ہی آیا کہ ادائیگی قرض کے بعد مسیحت کے بعد لیکن ذکر وسیحت کا پہلے اور قرض کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے بعد میں مطلب یہ ہے کہ قرض پہلے ادا کرنا ہے اور وسیعت کا کی تنفیز یہ کیا ہے بعد میں ہے قرض ادا کر لو اس کے بعد جو جائیداد بچے اس کے تیسرے حصے میں سے مسیحل ہو سکتی ہے تیسرے حصے سے زیادہ میں مسیحت غابل نہیں ہو سکتی پھر جب مسئلہ یہ ہے کہ کل کی بات ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّی نو عمر انتظامی یہاں تک بیان ہو چکے ہیں تو یہ چند امور انتظامیہ کے بیان کرنے کے بعد جو کہ حلال اور حرام کے مسائل کے ساتھ متعلق ہیں تو پھر آگے ان کے بیان کی علمت ذکر کی جاتی ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے سامنے باتوں کو واضح کر دے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز حلال ہے جس کا استعمال میں لانا ہمارے لیے جائز ہے کون سی چیز حرام ہے جس کا استعمال میں لانا حرام ہے اور جائز نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ تمہارے سامنے احکام کو بیان کرے اور تم کو پہلوں کے طریقوں پر چلائے کیونکہ پہلے لوگ تھے نا نیک تو جو آدمی نیک لوگوں کے طریقے پر چلتا ہے وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو خدا بند کریم چاہتا ہے تم کو پہلو کے طریقے پر چلانا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر متوجہ ہونا چاہتا ہے تم کو معاف کرنا چاہتا ہے اللہ جاننے والا حکمت والا اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر متوجہ ہو اور تم کو معاف کرے چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ پیچھے پڑے خواہشات کے کہ تم جھگ جاؤ دور کے جھگنا اللہ چاہتا ہے کہ یہ حکام آسان آسان بتائے ہیں تاکہ تم سے بوجھ ہلکا ہو کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے تو اگر انسان کو حکام سخت دیے جائیں مشکل دیے جائیں تو انسان پر عمل پیرا نہ ہو سکے یہ درمیان میں علت بیان کر کے اب آگے یہاں دسواں عمر انتظامی آ ہے اے ایمان والو نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے کسی آدمی کے لیے جائزری ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال کھائے علام تک رتم مگر یہ کہ سوداگری ہو آپس کی رضامندی سے اگر کوئی آدمی کسی سے چیز خری لے اور سوداگری ہو جائے وہ تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ ایک چیز خرید رہی ہے ایک آدمی نے چلو سستے دامن بھی خرید رہی ہے اس کا کھانا کیا جائزہ ہے کیونکہ اگلے آدمی نے جب وہ چیز بیچ دی ہے تو وہ اس کے دینے پر راضی ہو گیا ہے نا تو وہاں آپس کی کیا ہو جاتی ہے رضامندی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا استعمال میں لانا کیا ہوتا ہے جائز اور اگر کوئی آدمی ویسی کسی کا مال ہڑپ کر جائے ہضم کر جائے یہ نا جائز ہے اور اپنے اور جو آدمی یہ کام کرے سادی اور ظلم سے قریب ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ بات کہ کسی انسان کو آگ میں ڈالا جائے یہ بات اللہ پر آسان ہے اگر تم بڑو بچو بڑے ان گناہوں سے جن سے تم کو روکا جاتا ہے ہم تم سے ہٹا دیں گے تمہاری برائیاں اور داخل کریں گے تم کو عزت کا داخل کرنا پرانی مجید کی یہ جو آیت ہے نا اگر تم بچو بڑے ان گناہوں سے جن سے روکے جاتے ہو تو متضلا کہنے لگے کہ ثابت ہو گیا کہ اگر ایک آدمی قبیلے گناہ کا مرتقب ہونا اس آدمی کے پھر چھوٹے گناہ بھی کوئی نہیں وہاں ہوتے کیوں اس واسطے کہ وہ آدمی ہمیشہ کا دوستی بن گیا ہے کبیلے گناہ جو کر لی اس آدمی نے کیونکہ ان کے نزدیک جو قبائر کا مرتکب ہے وہ مقدر فرنار ہے آل و سنت وال کے مذہب کے مطابق جو آدمی قبیل گناہ بھی کرتا ہے نا تو یہ ممکن تو ہے کہ اس کو سزا ہو جائے لیکن وہ دوزر میں ہمیشہ نہیں رہے گا کوئی وقت ایسا آئے گا جب وہ دوز سے نکال دیا جائے گا بعض افراد کی کمی گناہ خدا ویسے ہی معاف کر دیں گے اور بعض کو سزا دینے کے بعد دوزر سے نکال کر جمن میں پہنچا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پرانے مجید میں شرط آ گئی ہے اگر جن گناہوں سے روکے جاتے ہو بڑے گناہ جو ہیں ان سے بچو گے تو پھر ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور عزت کا مقام تم کو اس میں داخل کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر بڑے گناہ سے آدمی نہ بچے اس کو پھر عزت کے مقام میں داخلہ بھی نہیں ملتا اور اس کے چھوٹے گناہ معاف ہونے کی صورت بھی کوئی نہیں ہے اس اشکال کا حل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی تھی اس کے وہ با حوالہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے انواع شرک و کفر قباع رات الحونا سے مراد اور عام قبیلے نہیں ہیں بلکہ شرک کے اقسام اور کفر کے اقسام مراد ہیں کیونکہ قرآن مجید میں صاف پتہ چلتا ہے ان اللہ علیہ فرشر کبھی شرک کو خدا معاف نہیں کرتے اور شیرک سے نیچے جو گناہ ہیں اس کے بارے میں صاف نص موجود ہے کہ وہ خدا بند کریم جس کے چاہے معاف کر دیتے ہیں تو جب صاف نص آ گئی ہے کہ شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہاں قباعت سے پھر مراد وہ گناہ ہوں جو کہ دوسری نص سے پتہ چلتا ہے مواف نہیں ہوتے اور وہ گناہ کون سے ہیں شرک والا یا کفر والا تو شرک کے اقسام اس کے اندر مراد ہو جائے گے یا کفر کے اقسام اس کے اندر مراد ہو جائے گی یہ ایک کا ایک حل ہے دوسرا ایک اور حل کیا جاتا ہے جو اوپر یہاں مذکور نہیں ہے لکھا نہیں ہے کہ قباعد سے مراد چلو سارے گناہ قبیریں جو ہے نا شرک کے علاوہ وہ بے شک مراد دو, دو تو بعض اوقات ایک ہوتا ہے خدا بندی کریم کا وعدہ ایک ہوتا ہے خدا بند کریم کا فضل تو اور میں آیا کہ بڑے گناہوں سے بچو نا پھر تو وعدہ ہو گیا نا کہ ہم چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اگر بڑے گنا سے آدمی بچے نا تو وعدہ تو خدا بندی کریم نے نہیں کیا لیکن اگر خدا بند کریم اپنے فضل سے معاف کر دے تو دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ خدا بندی کریم اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں تو گویا کہ یہاں ایک وعدے کا ذکر ہے کہ چھوٹے گناہ معاف کرنا اگر بڑوں سے بچو گے تو یہ تو لازم ہے ضرور معاف ہو جاتے ہیں لیکن اگر بڑے گناہوں سے نہ بچو تو پھر کوئی ضروری تھی کہ معافی ہو جائے ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے تو باہر کیا ہے یہاں ایک وید کا ذکر ہے تو ویدہ تو ہے اس وقت جب کہ بڑے گناہوں سے آدمی بچے فضل جو ہے نا وہ عام ہے ہاں بڑے گناہوں سے آدمی نہ بھی بچے نا تو فضل خدا بند کریم کا اس وقت بھی کیا شامل ہار ہے بلا تو تمنا واحف اللہ ہو یہ گیارو عمر انتظامیہ ہے اس کی نہ کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر غزیرت دی ہے مردوں کو حصہ ملتا ہے ان کی کمائی کا عورتوں کو حصہ ملتا ہے ان کی کمائی کا اللہ سے مانگو اللہ کا فضل بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے بعض اوقات انسان کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلانے کا حق زیادہ ہے مال میں میرا حق کم ہے یہ كیوں ہو گیا پھر میں کوئی بات نہیں اللہ نے باز کو بعض پر ترجیح دی, دی ہے تو لہذا جو خدا قریب ترجیح دی ہے نا اس کے مطابق تو کو عمل کرنا چاہیے اور اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے مردوں کو مردوں کی کمائی کے مطابق حصہ دے دیا ہے عورتوں کو عورتوں کی کمائی کے مطابق حصہ دیا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے وارک اللہ وال ہر ایک کے ہم نے وارث بنا دیے ہیں اس جائیداد کے جو ماں باپ چھوڑتے ہیں یا رشتے دار چھوڑتے ہیں بتا دیا ہے کہ اگر فلاں رشتے دار کو یہ ملتا ہے فلاں رشتے دار کو یہ ملتا ہے بیٹے کو یہ ملتا ہے بیوی کو یہ ملتا ہے اور بھائی کو یہ ملتا ہے اور جن سے تمہارا عقد ہوا قسموں کا ان کو ان کا حصہ دے دیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے دیکھو نا یہ جو آیا ہے نا کہ جن سے تمہارا آد و پیمان ہوا ان کو ان کا حصہ دو اس سے براد کیا ہے تو اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے اس سے مراد ہے جس سے موالات قائم کی جاتی تھی اور اس کو بھائی بڑھایا جاتا تھا ابتدائے صلاح میں بھائی بڑھانے کی بڑوں کو ضرورت پیش آ جاتی تھی کیونکہ کوئی آدمی اپنے سارے قبیلے سے الگ ہو کر آ جاتا ہے مدینہ منورہ میں تو پھر اس کی برادری تو اس کے ساتھ پابند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے مذہب سے نکل گیا ہے تو مدینہ منورہ میں آ کر کسی آدمی کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کر لیا اور مہاجرین اور انصار کے بھائی چارے نبی رسم بھی قائم کیے تھے اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ جس کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوا ہے نا تو جائیداد میں سے اس کو چھٹا حصہ دے دیا جائے تو یہ ابتدائی اسلام میں گویا کہ مسئلہ تھا کہ اگر وہ رشتے دار تو ہے نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر مجھ سے قصور ہو جائے تو پھر جیسے میں ذمہ دار ہوں گا تو بھی ذمہ دار ہوگا اگر کوئی قصور ہوا تو جیسے تو ذمہ دار ہوگا میں بھی ذمہ دار ہوں گا جیسے برادری جو ہے وہ ذمہ دار بنتی ہے چنانچہ دیت کی ادائیگی میں برادری جو ہے وہ بھی حصہ ڈالتی ہے تو فرمایا کہ جن سے بھائی چارہ کام کیا ہے نا تو اگرچہ وہ رشتہ نہیں ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو یعنی چھٹا حصہ جائیداد کون کو دیکھتا تھا کون کو دے دو تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا پہلے بعد میں یہ بات منسوخ ہو نہ اس کا اسی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ ہر ایک کے ہم نے جو وارث ہے نا مقرر کر دیے ہے ماں باپ اور رشتے داروں میں سے تو جو ہم نے وارث مقرر کی ہے اب وہ حقدار ہیں اور جس کو مولا موالات کا تم نے بڑھایا وہ اس کا حقدار بھی ہے تو کہتے ہیں کہ پچھلا حصہ آیت کا پہلے نظر ہوا تھا اور پہلا حصہ آیت کا بعد میں نظر ہوا پچھلے حصے میں مولا موالات کے سدس دینے کا اشارہ تھا اور وہ چیز کیا ہو گئی ہے پہلے حصے آیت کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہے یہ عام مفسرین کا خیال ہے جو کہ نسخ زیادہ قرآن مجید کے اندر مانتے ہیں بعض افراد ایسے ہیں جو کہ زیادہ پرانی مجید کے اندر نسخ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں حضرت عبداللہ ابن بعض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک توجہ اور ایک اس استعد کا منقورا ہے اور وہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے انہوں نے کہا کہ یہاں یہ جو کہا نا جس کے ساتھ تمہارا آد و پیمانے اس کو حصہ دو تو حصہ دینے سے مراد وہ سبس نہیں آئے چھٹا حصہ ہے جو کہ ابتداء اسلام میں تھا بلکہ میں نے نثریں ور رفادتیں ورنحتیں مدد کر جاؤ دنیا میں بطورتی ہے کہ دے جاؤ یا اس کی خیر خی یا وسیعت کر جاؤ کہ چلو اس کو کچھ دے دو تو یہ مراد ہے اس سے تو گوایا کہ وہ جو سبس والی بات ہے نا وہ مراد نہیں لی لیتے جب وہ سبس والی بات مراد نہ لی عطیہ دینا مراد لے لی لیا دنیاوی معاملات کے اندر مدد کرنا مراد لے لی لیا یا جاتے وقت ان کو کچھ دینے کی وصیت کرنا مراد دے دیا تو پھر اس عائد کو منسوخ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر موجود ہے یہ گویا کہ بارہواں عمر انتظامی تھا اب اس کے بعد تیرواں عمر انتظامی اب رزاروں کو وامر النصاف مرد جو ہیں یہ عورتوں پر حکمرانی کرتے ہیں گھر کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ہو جس کی سارے تابے داری کرے تو وہ بڑا کون ہوگا مرد ہوگا عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاموں کی فرما برداری کرے اور خاموں کی اطاعت میں رہے اس واسطے اللہ نے تو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مرد کو خدا بند کری میں فضیلت دی ہے مرد کا مقام خدا بند کری میں اونچا کیا ہے اس واسطے گھر کے اندر مرد جو ہے اس کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے عورت کو حکومت چلانے کا حق نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ مرد جو ہے نا یہ کمائیاں کرتے ہیں یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور گھر کے کاروبار کو چلاتے ہیں تو جو لوگ مال خرچ کرنے والے ہیں ظاہر ہے کہ کنٹرول سارے گھر کا ان کے قبضے میں ہونا چاہیے پھر نیک بیوی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں جو فرما برداری کریں جو قامت کی اطاعت کریں اور پیٹ پیچھے بھی قامت کے باوجود اس کی قامت موجود نہ ہو وہ حفاظت کریں اپنے نفس کی بھی حفاظت کریں اور جو گھر میں مال پڑا ہے اس مال کی بھی حفاظت کریں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت کرنے سے یعنی خدا بند کریم کا بھی دھوکم ہے نا حفاظت کرنی چاہیے تو ان کو چاہیے کہ وہ پولیس پیچھے بھی حفاظت کریں تو نیک بیویوں کا آج یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خامدوں کی اطاعت شیاری کرتی ہے فرما برداری کرتی ہے اور گھر کا کنٹرول خود سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتی اس آیت میں یہ پتہ چل گیا کہ جہاں مرد اور عورتیں موجود ہوں نا تو حکومت کس کے, کے پاس ہوتی ہے مرد کے پاس ہوتی ہے تو جب ایک گھر میں مرد اور عورتیں ہیں تو حکومت مرد کے پاس ہے تو سارے ملک کے اندر بھی تو مرد اور عورتیں ہیں تو بس سارے ملک کے اندر بھی پھر حکومت کس کے پاس ہونی چاہیے مردوں کے پاس ہونی چاہیے تو ہمارے علابا جو ہے نا ان کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا بسر انتدار آنا یہ مناسب نہیں ہے یہ پرانی مجید کی آیت سے بھی شہارتن نکلتا ہے اور پھر ایک حدیث صاف موجود ہے لئی قومر ومراتن وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنا معاملہ کسی عورت کے سپورٹ کر دے تناتے نبیر احسام نے کہی تو یہ بات تھی جس وقت ایرانیوں نے اپنا معاملہ ایک عورت کے سپورٹ کیا تھا لیکن لفظ نبیر احسام کے عام ہیں لئیں قومن ہرگز کوئی قوم کامیاب نہ ہو سکے گی جو اپنا معاملہ کسی عورت کے سپورد کر دے تو بہر کیف جو صحیح فلاح ہے جو صحیح کامیابی ہے وہ مردوں کے ذریعے سے آتی ہے عورتوں کے ذریعے سے نہیں آتی ہے اس واسطے سربراہ مملکت عورت نہیں ہونی چاہیے اب چودواں امر انتظامی اور وہ عورتیں کہ تم کو ڈر پیدا ہو گیا ان کی بدخوئی کا تو ان کو سمجھاؤ اور ان سے سونے میں بچھونوں میں الرگی کر لو اور ان کو مارو پس اگر وہ تمہارا کہا مان جائیں تو ان کے اوپر انضام کی راہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ بڑا اونچا ہے بہت بڑی ذات ہے تو تم بھی تو خدا بند کریم کی ناقربانیاں کر ہی جاتے ہو نا کسی وقت تو اگر تمہاری بیوی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تم سے بہت اونچا ہے تم اتنے اونچے نہیں ہو اپنی بیوی سے جتنا خدا تم سے کیا ہے اونچا ہے اگر خدا بندے کریم تم درگزر سے کام لیتے ہیں تو تم کو بھی چاہیے کہ تم درگزر سے کام دو اور اگر تم کو ڈر پیدا ہو جائے اے ان دونوں رشتے دار جو ہیں ان کے میاں بیوی کے اگر تم کو ڈر پیدا ہو جائے کہ ان کی آپس میں زد بڑی بڑھ گئی ہے تو پھر ایک اگر مقرر کر لو مرد کے خاندان کا ایک اگر مقرر کر لو اور کے خاندان کا اگر یہ دونوں دل سے چاہتے ہو گئے نا سلاح کرانی اللہ ان کے درمیان ملاپ پیدا کر دے گا بے شک اللہ تعالی جاننے والا خبر رکھنے والا تو گویا کہ اس آیت میں تنبیح ہو گئی کہ بعض اوقات گھر میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے میاں بیوی کے آپس میں ناچاچی ہو جاتی ہے اور ان کو چاہیے تو یہ لگا کہ وہ خامن کی اطاعت شعاری کرے لیکن وہ اطاعت نہیں کرتی ہے فرما برداری نہیں کرتی ہے تو اگر تم کو ڈر پیدا ہو گیا کہ وہ بدخ میں آ گئی ہے نشوز میں آ گئی ہے خامت کے حکم کو نہیں قبول کرتی نہیں مانگتی تو پھر وہاں تین درجے پہلے بیان کیے اگلی میں کا درجہ بیان کیا پہلا درجہ ہو گیا عزو اڑنا سمجھاؤ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو سمجھائے دیکھ تیرے اس طرز عمل سے اگر فرض کر میں بھی غصے میں آ کر کے دے بیٹھا تو یہ گھر اجڑ جائے گا یہ بچے جو ہیں یہ بیچارے پریشان ہوں گے اور بہتر یہی ہے کہ تو طریقہ صحیح اختیار کر گھر کو جاڑنے والا کام نہ کر تو پہلے ان کو سمجھاؤ دوسرا کام یہ کرو او ضرور نہ پھر مزہ دے یا یعنی ان سے ناراضگی بنا لو اگر وہ مانتی بھی ہے نا اور سیدھی بھی ہوتی ہے تو پھر اس پہ ناراضگی بنا لو بچھونے الگ الگ کر لو روٹ جاؤ ان سے تو جب وہ مرد روٹ جائے گا عورت کو خیال پیدا ہوگا کہ میرا کامر جو ہے میرا مالک جو ہے وہ لٹ گیا ہے وہ منانے کی کوشش کرے گی جب وہ منانے کی کوشش کرے گی تو پھر اس کو کہو گے کہ دیکھ میں تو اسی واضح سے کر کے اٹھا تھا کہ چلیے یہ ہو جائے تو اگر آئندہ کے لیے تو اپنی یہ حرکتیں یہ جو تو نافرمانی والا کام کرتی ہے اسے باز آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو چلو کسی وقت تو تو تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو حدیث کے اندر صاف آ گیا کہ یہ جو قرآن مجید میں آ گئے نا مار لو تو اس کا ماننا یہ نہ سمجھو کہ خوب پیٹو ان کو بلکہ غربن غیر مبر ایسا مارنا ہو جس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے مطلب ہے کہ معمولی تھپڑ وغیرہ لگا دیا تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے بھی اس گھر میں گزارا کرنا ہے میرے ماں باپ نے جب مجھے اس گھر میں بھیج دیا ہے تو پھر مجھے بھی انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس گھر میں اچھے طریقے سے گزارا کروں تو اگر ان تین باتوں کے ہونے سے تمہاری اطاعت کر دیں تو پھر الزام کی رات نہ تلاش کرو کہ تو نے پھر یوں کیوں کیا آخر وہ بھی تو انسان ہے چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے کسی کو فرض کرو اگر سال میں تھوڑا سا دم کسی سے زیادہ ہو بھی گیا ہے تو تم کہو کہ دیکھنا تو شرارتوں سے بعض نہیں آئی ہے نا تو حرکتوں سے بعض نہیں آئی ہے نا تو اس قسم کے الزامات تلاش کرنے کی کوشش مت کرو اگر عام حالات اس کے ٹھیک ہو گئے ہیں بہتر ہو گئے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی بات اگر ہو بھی جائے تو تم بھی خام خواہ بیچ میں نہ پڑا کرو زیادہ دیکھو نا تم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں خدا تم سے زیادہ اونچا ہے اتنے تم اونچے نہیں ہو اپنی بیوی سے تو خدا تمہاری غلطیاں اگر اسی طریقے سے پکڑنی شروع کر دے تو پھر تمہارا اس دنیا کے اندر رہی نہ ممکن ہو جائے اور تم کو خدا بند قریب ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ بڑی اونچی ذات ہے کبیر ہے تو جب تم غلطیاں کر جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ یہ ہماری غلطیاں معاف ہوتی رہیں تو چلو تم بھی تو کسی کی غلطی معاف کیا کرو لیکن اگر گھر والے کے سمجھانے سے بات نہ بڑھے تو پھر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوراً تین طلاقے اور اس کے بعد پھر مورویوں سے جا کر مسئلے پوچھو کہ جی تین طلاقے بڑے غصے میں آ کر دے بیٹھا تھا تو پھر جب فتوا نہیں ملتا نا حنفی علماء سے اور پھر بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف حنفی علماء کا نہیں ہے امام بن تحبیہ صاحب رہے ہے موللہ وہ ہیں ہمبری مذہب کے سب سے پہلے انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے ورنہ ہنابلہ جو ہے نا ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ تین طلاقے ایک وقت کی تین ہوتی ہیں امام شافی صاحب کا بھی یہی مذہب ہے امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے حنفیو کا بھی یہی مذہب ہے آئمہ اربہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک وقت کی ایک مجلس کی تین طلاقیں وہ کیا ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں وہ ایک نہیں ہوتی سب کا اتفاق ہے اسی واسطے کر کے فتح القدیر والا کہتا ہے کہ اگر کوئی فتویٰ لے لے گا اور ایک بن جائے اس فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اگر مسئلہ اختلافی ہو تو وہ ہاتھ کرو کہ فتویٰ لے لے تو پھر اس کو گنجائش مل سکتی ہے لیکن جب مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں مسئلہ ہے ہی متوقع رہے تو یہ جو ابن تحبیہ کی بات ہے نا وہ خلاف ہے وہ اختلاف نہیں ہے تو لہذا خلاف جو ہے نا اس کے اندر کسی کی بات ہو جات نہیں ہو سکتی جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے وہاں تو چلو بات چل جاتی ہے نا ذرا گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ایما کا اختلاف ہے تو یہاں تو ایما کا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں اس واسطے اگر کوئی فتوی لے بھی لینا اس فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا درست نہیں ہوتا کسی واضح کر کے بالکل کھل کر بات کہہ دیا کرو کہ اگر کوئی آدمی تین طلاقے دینے کے بعد بغیر شریع ہٹا دے کے پھر نکاح کرتا ہے تو وہ بلا کے لوگ جنا کرتے ہیں مرد ذاعی ہے اور زانیہ ہے قطر ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں غیر مقدم کیا بھی ایک نئے بندے ہمارے اندر آ گئے ہیں یعنی یا نظانی زانیہ ہمارے اندر آ ہیں نئے لوگ غیر مقلد ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایسے تمہارے اندر ہی ہونے چاہیے ہمارے اندر تو ایسے ہی ہونے چاہیے تو ہر کہہ سو تیزی بھی کرنی چاہیے تیزی نقصان دے ہوتی ہے ہمیشہ انسان جب تیزی کر بیٹھتا ہے نا اس کے بعد لازمن انسان جو ہے افسوس کرتا ہے پچھتا ہے فرمایا کہ اگر صحت بڑھ گئی ہے نا تو پھر بھی یہاں تلاش تک نوبت ہی ہونی چاہیے بلکہ ایک آدمی حکم ہو جائے مرد کے خاندان کا ایک حکم ہوتا ہے عورت کے خاندان کا دونوں آ کر بیٹھے دونوں دونوں کے بیانات سنیں دیکھیں کہ زیادتی کس کی ہے یہ نہ ہو کہ مرد کے خاندان کا جو حکم بڑھائے نا وہ پس داری کرے مرد کی عورت کے خاندان کا جو حکم بڑھائے نا تو وہ طرف داری کرے عورت کی یوں نہیں ہونا چاہیے یہ صلاح اگر دونوں دل سے چاہیں گے نا صلاح کرانی تو پھر اللہ لازمن کو سور ملاوٹی پیدا کر دے گا تو ایسے آدمی جو کہ مختص مزاج ہوں ایسے آدمی کو وہاں حقم مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ اس گھر کو بگڑنے سے بچا دیں اور اصلاح کی شکل پیدا ہو جائے یہ چودہ اور دور انتظامیہ بیان ہونے کے بعد اب جو مقصد اصلی حید صورت کا وہ آ گیا وبود اللہ بندگی اللہ کی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ ماں باپ کے ساتھ انیک سلوک کرو رشتے داروں کے ساتھ انیک سلوک کرو یتیموں مسکینوں کے ساتھ پڑوسی جو کہ رشتے دار ہے پڑوسی جو اجنبی ہے وہ صاحب بل اور جو پہلو میں بیٹھنے والا ہے کسی <coughs> کام میں دو ساتھی اکٹھے ہو جائیں مدرسے کے اندر دو ساتھی اکٹھے ہو گئے ہیں کوئی کسی ضلع کا ہے کوئی کسی ضلع کا ہے وہ صاحب بل ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل سلوک کریں لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کریں یا کسی کارخانے کے اندر دو مزدورے اکٹھے ہو گئے ہیں بلکہ ہمارے اور ہمارے یہاں تک لکھ دیا ہے اگر فرض کرو ایک سفر میں دو آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں ایک بس میں دو اکٹھے بیٹھ گئے ہیں ایک ٹانگے پر دو آدمی اکٹھے بیٹھ گئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کریں یہ نہ کریں کہ جیب صاف کر جائیں وبن صبیر مسافر کے ساتھ بھی نیک سلوک ومام کا تیمان کمار ہو اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیک سلوک بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو اترانے والے فضر کرنے والے یہ کون اترانے والے کون فہر کرنے والے یہ زمانے میں سے نہیں ہوتی اور یہودیوں تذکرہ شروع ہو گیا بڑے بخیر ہیں لوگوں کو بھی اپنے طرز عمل سے, سے بخیری سکھلاتے ہیں جب ایک آدمی کے بارے میں سب کو پتا ہونا کہ یہ بڑا مالدار ہے اور کوئی مسئلہ آ جائے معاملہ آ جائے نا مال خرچ کرنے کا تو وہ جو بڑا مالدار آدمی ہے نا تو وہ جو کہ کئی ہزار دے سکتا ہے وہ ایک سو روپیہ دے دے نا تو اگلا آدمی کہتے ہیں تو بڑے رئیس نے جب سو روپیہ دیا ہے میں بھی پانچ روپیہ ہی تو برا کہ وہ اپنے امن سے لوگوں کو بخیلی سکھلاتے ہیں تو یہودی جو ہے نا یہ ساوکار لوگ تھے نا سودی کاروبار کرنے والے لوگ تھے اور ان کے مزاج کے اندر بڑی بخیلی پائی جاتی تھی بخ, خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور اپنے امن سے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں اور جو ان کو اللہ نے اپنے فصل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ضرورت کا عذاب تیار کیا تو ایک بندہ وہ جو بخیلی کرے وہ بڑا برا ہے اور دوسرا وہ جو خرچ کرے اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ اللہ پر ایمان نہ پچھلے دن پر ایمان یہ بھی بڑا برا ہے مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مال خرچ کرے اور کرے خدا کریم کی رضا کے لیے اور جس آدمی کا شیطان ساتھی بن جائے تو برا ساتھی ہے تو ماضا علیہ کیا ہر اس چیز پر اگر یہ اللہ پر ایمان ڈالتے پچھلے دن پر اور اس مال کو خرچ کرتے جو ان کو اللہ نے دیا اور ہے اللہ ان کو جاننے والا ان اللہ اظہر اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے اور اگر اچھائی ہو تو اس کو بڑھاتے ہیں اور اپنی طرف سے عجب عظیم دیتے ہیں فقائفہ اعزاز یہ نام انکل مکن بے شہید پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک حال کرنے والا لائیں گے اور ہم تجھے ان پر حال کرنے والا لائیں گے صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے لیکن پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر آئے بخاری کے اندر آخری الفاظ جو ہے نا وہ نہیں ذکر کیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا حضط عبداللہ بن مسعود بہترین قاری ہے نا قرآن کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد چار آدمی چھوڑ کر جا رہا ہوں جس آدمی نے قرآن مجید پڑھنا ہو تو ان چار آدمی سے سیکھے جن میں سب سے پہلے نام آپ نے حضط عبداللہ بن مسعود کا لیا تھا غلط عبداللہ بن مسعود بہت بڑے قاریفے قرآن مجید کے تو آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ کر سنا میں سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسوری یاد سور اللہ قرآن مجید نازن ہوا آپ پر تو میں پڑھ کر سناؤں اور میں میرے جی کرتا ہے جی چاہتا ہے کہ وہ دوسرا پڑھتا ہو اور میں اس قرآن مجید کو سنوں غرط عبداللہ بن مسعود نے پھر پڑھنا شروع کر دیا سورہ نصاخ تو یہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے نبی رسم پاس بیٹھے تھے جب اس آیت پر گونچے فقائب شہید اللہ کہ ہاؤ شہیدا تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ روک دیا اور کہا تھا بس کر حضرت عبداللہ مسود پہ بس پڑھ رہے تھے اپنے انداز سے ان کو تو پہلے پتا نہیں چلا تو جس وقت آپ نے ہاتھ سے روکا تھا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اتنی حدیث تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اگلے الفاظ صرف صحیح مسلم کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ شہید بنیں گے آپ گواہ بنیں گے لیکن میں تو گواہی ان کے بارے میں دے سکوں گا جن کے اندر میں موجود ہوں جن کے اندر میں موجود ہوں میں ان کے بارے میں کوئی گواہی نہ دے سکوں گا تو گوایا کہ آپ نے خود واضح فرما دیا کہ میری گواہی اپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ خاص ہے بعد میں آنے والے جو ہیں نا ان کے بارے میں مجھے کیا پتہ ہے کہ کوئی اچھائی کرتا ہے یا برائی کوئی کفر کرتا ہے یا کہ سلام داتا ہے بعد والوں کا مجھے کیا پتہ ہے اپنے زمانے میں تو مجھے پتہ ہے نا ابو جال نہیں مانا ہے ابو بغیر مانا ہے اپنے زمانے کے لوگوں پر تو میں گواہی دے دوں گا بعد میں آنے والوں پر میں گواہی نہیں دے سکوں گا اس دن آزو کریں کہ وہ لوگ جن نے کہر کیا اور اصول کی نا کی لا تصوا بے مل کہ ان کو زمین کے ساتھ زمین ہموار کر دی جائے ان کے اوپر اور نہ چھپا سکیں الگ سے کوئی بات یا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ نشے کی حالت ہو یہاں تک کہ تم جان لو جو کہہ رہے ہو اپنی زبان سے پتہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں جنابت کی حالت میں بھی نماز کے نزدیک نہ جاؤ اللہ آدمی سبیل مگر کہ ہو راستہ چلنے والے یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا کوئی تمہارا کذائے حادث سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے پھر تم کو پانی نہ ملا تو کشت کرو پاکیزہ مٹی کا پھر ملو اپنے منہ پر اور اپنے ہاتھوں پر بے شک اللہ تعالیٰ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا دیکھو نا شباخ کے نزدیک حالت جناب میں مسجد سے گزرنا متلقن جائز ہے اور وہ اس آیت کو اس معنی پر حمل کرتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک سلاد سے سلاد ماحول ہی مراد ہے اور عبورے سمیر کے نایا ہے سمر سے دیکھو نا شاہی کہتے ہیں کہ لوگ حضرت لاتا کر مسلاتا نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب کہ نشہ پیا ہو شراب پی ہو نا تو نماز نہ پڑھو جب تک تو پھر تم کو پتہ نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں اور جب لوگ حضائنہ جنوبہ جنوبان تو معنی یہ ہے کہ موضع صلاد جو ہے اس کے نزدیک نہ جاؤ پہلے معنی ہے نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب لا جنوبن آیا تو مراد ہے کہ جنابت کی حالت میں جو موضعۂ صلاحت نماز کی جگہ ہے نا مسجد اس کے نزدیک نہ جاؤ اللہ عادری سے لیکن اگر مسجد میں سے گزرنا پڑ جائے تو گزر سکتے ہو مسجد میں ٹھہرنے کے لیے نہیں جانا مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں جانا لیکن اگر راستے میں مسجد پڑتی ہے اور پھر اگر تم نے مسجد میں سے گزرنا ہے تو اتنا جانا کیا ہے جائے گا تو شفافی کے مذہب کے مطابق جنبی آدمی کے لیے جائز ہے مسجد میں سے گزر جانا ہنفیوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جرابت کی حالمی ہے اور مجبوری ہے ضرورت ہے مسجد میں سے گزرنے کی اس کو چاہیے کہ پہلے تیمم کر لیں تو تیمنگ کر کے پھر مسجد میں سے گزرے تو گویا کہ ہنفی جو ہے نا وہ قائد رہ جاتے ہیں مجبوری تو ہو جاتی ہے بعض اوقات لیکن وہ کہتے ہیں کہ تیمم کرنا ضروری ہے بغیر پاک ہونے کے ایک حالت آ جاتی ہے پاک بندہ ہو جاتا ہے تو پاک ہو کر گزرے گا تو کا شاہ وہ ہے کہ نہ نزدیک جاؤ نماز کی جگہ کے یعنی مسجد کے مگر راستہ گزرنے کے لیے جانا ہو نہ تو بغیر ٹیموں کرنے کے بھی جا سکتے ہو ہنوی چونکہ اس معنی کو نہیں مانتے تو ہنویو کا مطلب مانا یہ ہے کہ نماز کے نزدیک نہیں جانا نشے میں بھی اور جنابت کی حالت میں بھی لیکن جو آدمی مسافر ہے آبری سبھی سے براد کیا جو آدمی کیا ہے مسافر ہے تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس کو پانی نہیں دستیاب پانی نہیں مل رہا ہے تو نماز نے پڑ لی ہے تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ٹیمنگ کر کے کی کیا پڑھ لے نماز پڑھ لے تو, تو لاس جنوب آبری سبھی یہاں راستہ گزرتا مراد نہیں بلکہ مسافر ہونا کیا ہے براد ہے اور مسافر کے لیے ٹیمم کر کے وہ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے ادیش کے اندر آتا ہے کہ جس وقت پانی نہ ملے اس وقت تک وہ پی ایم تمہاری تہارت بڑا رہے گا تو وہ تہارت ضروریہ ہے وہ تہارت مطلق تہارت رہی ہے کسی تہارت رہی ہے اور جس وقت پانی ملے تو پھر اپنے جسم پر پانی لگا دو تو لفظ آئے نا کہ جنابت کی ہاتھ میں نہ جاؤ ہتھا تک غسل کر لو لیکن اگر مسافر ہو نا تو پھر بغیر غسل کرنے کے یا یعنی تیمم کر کے نماز پڑھنا کا ہے, ہے اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو آگے لفظ آگے او جا حدم ایک آدمی کا ذائقہ حاضر کر کے آیا اب یہاں او جو ہے یہ یا یہ تو لگتا نہیں ہے یہ بنتا نہیں ہے سورہ معدہ کے اندر یہاں لکھا ہے تحقیق و پھر معیدا سورہ معدہ کے اندر بھی کسی قسم کے الفاظ آئے ہیں تو وہاں جا کر اس کی تحقیق دیکھ لو یہاں تو یہ لکھ دیا ہے ایک بات یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں یہ جو او ہے نا یہ بعض اوقات ساتھ میں امہ اما کے آتا ہے اور اوسط بین کس کے کی آتا ہے امہ کے آتا ہے یہاں بھی اور اوسات بہن کس کے بنا لو گے اما کے بائنے بنا لو گے مطلب یہ ہے کہ تم بیمار ہو پانی استعمال نہیں کر سکتے یا مسافر ہو پانی دستیاد ہو نہیں ہے یا پھر آیا ہوگا تمہارا غذائیں حادث ہے اور یا تم نے اور کچھ بجاما کی ہوگی اور پانی نہیں ملا تو کیا کر لو پاکی کا مٹی کا کس کر کے ٹی ایمنگ لو ٹی ایم منہ پر بھی اپنا ہاتھ پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا تو گویا کہ اس آیت میں یہ گنجائش ہو گئی کہ ایک آدمی کو اگر غسل کی بھی ضرورت ہے نا تو وہ آدمی تیم کر کے نماز ہو پڑھ سکتا ہے جب کہ اس کو خیال ہو کہ یہاں پانی جائے اور یہ ہمارا بھی دعوی ہے کہ موجودہ قرآن مجید میں ان کی امامت والا مسئلہ کوئی ہے اب انہوں نے اس آیت سے امامت ثابت کرنا چاہیے تو آیت کے اندر کچھ الفاظ گھسے تو اگر وہ آیت کے الفاظ ہوں تو پھر امامت ان کی ثابت ہوگی تو جب وہ آیت کے اندر الفاظ ہے کوئی نہیں تو پھر مسئلہ حل کو نہیں ہوتا تو یہ ہے پہلا ان کا طریقہ کہ گویا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ تعریف ہو گئی ہے اور کچھ الفاظ اس آیت کے اندر حزم کر دیے گئے ہیں اگر وہ الفاظ جو اس آیت کے اندر پہلے کبھی ہوتے تھے وہ اگر آیت کے الفاظ لائے جائیں تو پھر ہمارا مباحثہ ہو جاتا ثابت ہو جاتا ہے یہ بات ہے تفسیر ایاشی کے حوالے سے مقبول شی کے ترجمے کے حاشے پر اب دوسرا طریقہ اصول کافی صفحہ ایک سو چھتر ہے غالباً اس سفا ایک سو چھتر کے اندر ایک بڑی لمبی ساری روایت ردر کی گئی ہے اس میں یہ ہے اصول کافی سفا ایک سو چھتر میں کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق سے آ کہا کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو امامت والا مسئلہ ہے تو یہ پرانے مجید کی کس آیت میں ہے تو امام جعفر صادق نے یہ رعایت پڑھی یادہ مین کمبھ اس نے کہا کہ اعتراض لوگوں کا یہ ہے کہ اس آیت میں بول بول بات کی گئی ہے من کمبھ اس آیت میں نام نہیں ذکر کیا گیا تو بہتر ہوتا کہ اگر ہمارے یہ بارہ امام مراد ہیں تو حضرت علی کا نام ہوتا حضرت حسن کا نام ہوتا حضرت حسین کا نام ہوتا علی زی اللہ کا نام ہوتا دیگر امہ کے کیا ہوتے نام ہوتے سمجھ بات نہیں. تو نام یہاں قرآن مجید کے اندر ہو, کوئی نہیں آئے تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سے بارہ اماموں کی امامت ثابت ہو, نہیں ہوتی کیونکہ اس آیت کے اندر کوئی نام ذکر ہو, نہیں ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق جواب نے جواب میں کہا کہ تم پھر لوگوں سے یہ کہو کہ قرآن مجید میں آگے عیم اصل آتا نماز قائم کرو اب نماز کی جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید کے اندر کوئی نہیں آئی تھی قرآن میں آ گیا آ تو زکاتا زکوٰۃ دو زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کے اندر کوئی نہیں آئی تھی پھر نبیر اسلام نے وضاحت کر دی تو ابھی ہاں بھی قرآن مجید میں تو یہ آ کہ وہ لمبر کی اطاعت کرو اس طرح تو آ گیا نا قرآن میں اب ابھی کیا پتا تھا کہ وہ لمبر کون ہے جن کی اطاعت کرنی ہے تو پھر نبی السلام اس کی وضاحت کر دی کیونکہ کہ نبیر نے کہا تھا من کو ان مولا ہو فادی مولا ہو بات جی باجی، حضرت نبی رام نے کہا تھا من خود کو مولا ہو فادیوں مولا ہو اب وہ تو پھر بھی نہ رہے آئے تو صرف ایک حضرت ابھی اور لفظ بھی وہاں گول مولا ہے پھر اگر یہاں گول بولا تو وہاں لفظ کیا گول بولا ہے کیونکہ لفظ ماحلہ کے تو معنی کئی آتے ہیں لفظ محلہ کا مانا دوست بھی ہوتا ہے اس کا معنی وادی بھی ہوتا ہے اس کا مانا بہت پک بھی ہوتا ہے اس کا مانا بہت تک ہوتا ہے اس کا مانا ابن ام بھی ہوتا ہے تو کئی معنی کے آتے رہتے ہیں وہاں بھی تو بات کیا ہوگی پھر بوڑھ بوڑ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ احکام اسلام تو ہیں عقائد اسلام یہ نہیں ہے عقیدے کے مسئلہ نہیں ہے توحید پر ایمان رسالت پر ایمان اور امامت پر ایمان یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے تو عقیدے کے مسائل جو ہے نا وہ تو قرآن مجید کے اندر سارے خود واضح ہوتے ہیں احکام جو آتے ہیں وہاں اجمال ہو جاتا ہے تفسیر کا دیتے ہے نبی اسلام یہ تو تمہارے احکام کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ مسئلہ کس کا ہے عقیدے کا ہے جب یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو پھر قرآن مجید کو اس کی پوری وضاحت کرنی چاہیے تھی تو گویا کہ امام جعفر صادق جو ہے نا اس میں آیت تو یہی رہنے دی جس طریقے پر یہ آیت تو ہے لیکن کہہ دیا کہ آیت کے صرف الفاظ اگر سامنے رکھو گے نا پھر ہمارا مدعا اور ہماری امامت ثابت کوئی نہ ہوگی ثابت اگر ہوگی تو نبی رسال کی حدیث کو ساتھ ہو ملانے سے من کو تو مولا ہو فالغ مولا ہو تو پھر بات حدیث کی طرف چلی گئی پھر بھی قرآن مجید سے تو مسا ثابت نہ ہوا اور یہ ہمارا مداح ہے کہ قرآن مزید سے ان کی امامت ثابت ہو نہیں ہوتی تیسرا رنگ وہ ہے جو کہ میں نے پیر ذکر کیا کہ اس آیت میں ارل الامر کی اطاعت کا حکم ہے اور بے اتفاق ارل امر کون ہے بارہ امام تو یہ بے اتفاق والی بات بالکل غلط ہے ہمارے اور الامر میں اگر بارہ بزرگوں کو داخل کرنا ہے تو اس اعتبار سے داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ عال علم ہے اور کئی ہمارے اور نے اور الامر سے مراد کیا لیے عال علم ہے اصل میں اور الامر کہتے ہیں صاحب حکومت کو تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے حکام کا بڑا حاکم ہو یا چھوٹا حاکم ہو بڑا حاکم ہوتا ہے خلیف ہے وقت چھوٹے جو اس کے محتاط ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے گورنر وغیرہ تو ان کی اطاعت سے کہا گیا ہے تو پہلی آیت میں تھا کہ حاکموں سے کہا گیا کہ تم انصاف کرو دوسری آیت میں کہا گیا ریت والوں کو یہ جو تمہارے حاکم ہیں نا تم ان کی کیا کرو احت کرو لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ احتاط کرنے کے وقت اس طریقے سے احت نہیں کرنی چندہ بھڑکے کر احتیاط کی جائے جو کہہ دے اس کو مان لو بلکہ سوچو کہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ کتاب اللہ اور سنن کے مطابق ہے یا کہ نہیں تو اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے وہ کہیں گے جو بات ہم نے کہی ہے وہ کتاب اللہ سنت کے مطابق ہے تم سمجھو کہ یہ بات کتاب اللہ سنت کے مطابق نہیں ہے سن کتاب اللہ کو دیکھ لو سنت رسول کو دیکھ لو تو مطلب ہے اطاعت کرو اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ حاکموں کی اطاعت کرنے کے بغیر کیا کار ہو نہیں ہے نبی رسم میں اگر عبد ہمشی بھی تمہارے اوپر عامر بڑھا دیا جائے نا اس کی اطاعت کرنے کی تبادی پر کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی اور اس کے بغیر نظم و نسب ملک کا چل سکتا ہی نہیں ہے ان کو کہا تم انصاف کرو ان کو کہا تو ان کی کیا کرو اطاعت کرو لیکن اطاط کرنے آنکھیں بند کر کے نہیں ہے بلکہ یہ دیکھ لو کہ ان کا حکم جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو نہ ہو کیونکہ لاطا تعلیم مخلوقی تو خالق خالق کی نافرمانی کرے بندہ اور مخلوق کی اطاعت کرے یہ جائز نہیں ہے تو اصل اطاعت تو ہے نا اللہ اور رسول کی اور امر بھی اگر اسی کے مطابق تم کو حکم دے ان کی اطاعت کرو فرما برداری کرو بغاوت کرنا تمہاری کیا حرام ہے اور منع ہے اور اگر کسی معاملے کے اندر جھگڑا پڑ جائے وہ کہتے ہو کہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے تمہارے نزدیک وہ بات غلط ہے تو کتاب اللہ اور سنت پر کیا کر لو اس کو پیش کر لو اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ثابت ہو جائے تو ان کی بات مان لو اگر تمہاری بات کتاب اللہ سنت کے مطابق ہو جائے تو حکام کو چاہیے کہ اپنے آرڈر کو واپس لے لے اس آیت کا یہ مطلب ہے اس میں کوئی بارہ اماموں کی امامت کا تذکرہ نہیں پایا جاتا اور نہ ان کی امامت پر کوئی یہاں نس موجود ہے اگر تم ایمان رستے اللہ پر اور کسی دن پر یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بڑا اچھا ہے علم کرا اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی تو اگر کوئی آدمی رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور دوسرے حاکم جو کہ تابوت ہیں ان کے پاس فیصلے کو لے کر جاتا ہے اب اس کے لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کرتے تھے تو ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آ گیا ایک تھا ظہری مسلمان اس یہودی کے ساتھ اختلاف ہو گیا کسی بادی عم ترائب الذين کا تباع ضرب قبر و در عالم فائدہ و ذات علم عاد و ادام ان دا رسول ہے را اثر منازکی نہیں ہے و قال يقول بالله ان رضای الله عالم کو بھی کا بھائی وقت لمبی ان سے فورم سلطانیہ کا ابھیان شروع ہو گیا ہے حکم سلطانی نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو حاکم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو امانت کا مستحق ہے امانت اس کو پہنچائے اور جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کا فیصلہ کریں تو حاکم کریں فیصلہ انصاف کا اور عام لوگ جو ہے ریت ان کو ان کا فیصلہ ماننا چاہیے اگر کسی موقع پہ اگر یہ شک ہو کہ ان کا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تو بات ہو سکتی ہے لیکن جب یہ ثابت ہو جائے کہ جو فیصلہ ہے وہ قرآن اور سمند کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ مسئلہ بیان آگ ہوا تو شریعت کے آمام پر عمل کرنا رسول کی احساس کرنا اور عروق کی احساس کرنا یہ انسان پر لازم ہے زدر عبی ان من منافقین کے لیے جو کھلا فیصلہ پیغمبر کے سامنے آنے کے باوجود پیغمبر کے پیسے کو قبول نہیں کرتے بشر نامی ایک منافق تھا اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا تو یہودی کہہ لگا جس پیغمبر کا تک پڑتا ہے نا چلو اس پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور اس معاملے کے اندر فیصلہ ان سے دیتے ہیں تو وہ بشر کا ایک کہ نئی ہم بن اشرف کے پاس جائیں گے جو تمہارا یہ دلیوں کا سردار اور مولوی ہے وہ فیصلہ کرے گا اس نے اس کو کام دیا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کروا دا بن اشرف سے تو یہ شرمندہ ہوا اور یہ اس بات پر آبادہ ہو گیا کہ جب ہم نبی السلام کے پاس جاتے ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کر لیں گے نبی علیہ السلام نے بڑی کی بات سنی کوئی مالی معاملہ تھا تو نبی الاسلام کو پتہ چلا کہ یہاں یہودی کی بات ٹھیک ہے تو نبی اسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا جب فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں تو وہ جو بشن منافق تھا وہ لگا کہنے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر کے پاس بھی چلیں اور حرف عمر سے کچھ اس فیصلے میں نظر ثانی کروائیں تو یہودی بڑا ہوشیار تھا بڑا چلال تھا ٹھیک ہے جانا ہے تو نہیں جانا تو بشر کے دل میں تو یہ خیال تھا کہ حضرت عمر رسی ان کا تعداد ہو چونکہ کے مقابلے میں بڑے سخت آئے تو جس وقت وہ دیکھیں گے ایک مسلمان کے ساتھ ایک کافر یہودی الجھ رہا ہے تو وہ میری حمایت میں آ جائیں اور یہ جو یہودی ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ دے گے لیکن جب گئے تو یہودی اور بشر منافق دروازہ کھڑک جاتے ہیں عمر باہر آتے ہیں کہا کیا بات ہے تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا اسے یہ بات کہی کہ ہم ایک فیصلہ آپ کے پاس کروانے کے لیے آئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی لوگ فیصلہ لے کر آئے نا تو تم قاضی ہو اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے تو حضرت عمر سے فیصلہ مانگا وہ جو یہودی ہوتی تھا وہ بڑا سا کانٹا کہنے لگا جی ٹھیک ہے فیصلہ آپ بے شک کریں لیکن ایک بات میری پہلے سن لیں کہا کہ وہ کیا کہ ہم یہ جھگڑا پہلے لے کر گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہوا ہے اس لیے یہ کہا کہ ہم نے ہر دونوں سے نظرستانی کروانی ہے حضرت عمر نے پوچھا بھائی یہ ایک بات کر رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے تو وہ بولنا ٹھیک ہے واقعہ اب علیہ اسلام سے فیصلہ کروا کے آئے ہیں اور پھر نظر سے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں اگر عمر رات میں پھیلو میں ابھی آتا ہوں اندر گئے اور تلوار پکڑی اور اس منافع کا گلا کاٹ دیا اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں نہ مانتا تو عمر کا فیصلہ کے آگے میں یہ ہے یہ واقعہ عام طور پر تفصیلوں میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد پھر معاملہ بڑا آگے کیونکہ ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا حضرت عمر کے ہاتھ سے تو لوگ آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دعویٰ دے کر کہ حضرت عمر نے ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا ہے ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا لحاظ کر کے چھوڑ دیں یہ بات تو آپ کے مزاج کی کیا تھی خلاف تھی لیکن کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو سزا دی ہو اس معاملے بندہ قتل ہو گیا ہے ہر عمر کے ہاتھ سے بندہ قتل ہوا ہے لیکن نبی علیہ السلام نسل عمر کو بجائے اس کی قتل کرے سزا تک بھی نہیں تھی. اب اس معاملے کو سوچنا چاہیے کہ ایک بندہ بھی قتل ہو اور قاتل کو سزا نہ دیجیے اس کی کوئی وجہ ہونی ہی چاہیے تو اس کی وجہ بالکل واقع ہے کیونکہ وہ جو پشو منافق تھا وہ کلمہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو تو ایک آدمی کرمہ سلام کا اکراز کرے اور کلمہ اسلام کا اکراز کر کے سراہر پیغمبر کا فیصلہ سامنے آئے تو پیغمبر کے فیصلے کو نہ مانے تو سمجھو کہ بندہ وہ قافر ہو گیا اور مرخد ہو گیا اور جو آدمی مرخد ہو گیا اس کی سلا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اگر یہ بات درمیان میں نہ لائی جائے تو پھر اگر عمر واجب قطر بنتی ہے اور نبی رس رسم پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماجب القتر شخص کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کر کے اس کو قتل اور نہیں کیا اور یہ توجہ اگر, اگر کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ حضرت عمر نے قتل تو کیا ہے جیسا کہ سارے علماء جگہ یہ لکھتے ہیں لیکن وہ قتل جائز تھا اگر وہ قتل جائز نہ تھا تو پھر نبی رسم کو چاہیے تھا کہ عمر کو اس کے بدلے میں قتل اور کرتے جائز اسی واقع ہے کہ گویا کے ایک آدمی اسلام کا اقرال کرنے کے بعد فری نبی اسلام کے سامنے فیصلہ ہوا ہے بعد میں تو کوئی آدمی حدیث کے اندر کرتا ہے نا ابھی وہ تو الگ بات ہے یا نبی اسام نے خود کر اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور وہ اس فیصلے کو جب قبول نہیں کر رہا تو ثابت ہوا کہ وہ بندہ کیا ہو گیا مفت درست ہو گیا ہے اس کو کے بغیر بات کا سرخی نہیں حضرت عمر پر بھی حرف آئے گا اور پھر صرف حل عمر پر حلف نہیں آتا بلکہ حضر محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی انتراض پیدا ہوتا ہے اگر یہ دوجین نہ کی جائے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مرکز کی سزا مثبت ہے آج یہ بات کر رہی ہے کہ ایک آدمی اگر دین اسلام سے ہٹ جائے مرتب ہو جائے تو اس کو قتل کرنا یہ ایک سزا بڑی سخت ہے یہ سزا ٹھیک نہیں اور اسلام میں یہ سزا نہیں لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ یہ فلاح اسلام میں ہے اگر یہ سلح اسلام میں نہ ہوتی ہو تو حضرت عمر رضی وزیر پر قتل ہو جانے چاہیے تھے اب ایک طرح ہر عمر کا موقف ہو گیا موقف یہ بنا کہ یہ مرکز ہو گیا اب ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے پھر انہوں نے ایک بہانہ بنایا فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لے اس پر جو سارا طرف اور اس پر جو سارا گند سے پہلے نمبر ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ لے کر جائیں دا تعاون کے پاس حالانکہ سراج آدمی کو چاہیے کہ وہ شریعت کا فیصلہ مانے اور پیغمبر یا پیغمبر کے نمائندے کے پاس پیسے کے لیے آئے تو سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نکاب سے نہ جو کہ تابوت ہے اس کے پاس پیسہ لے کر جائیں یہ پہلی غلطی ہوئی حالانک ایک حکم ہے کہ تعمود کے ساتھ ابھر کرے شیطان کرتا ہے کہ ان کو گبراہ کرے سل کر گنا وائز آف تین الحمد اور جب ان کو کہا جاتا ہے اوتر اس کے جو اوتر وہ سلکے تو دیکھتا ہے مناسب کو کہ وہ مجھ سے اعراض کرتے ہیں اعراض کرنا تیرے پاس وہ آنا چاہتے نہیں یہ ابتدائی بات ہوتی پھر کیا حال ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا اللہ نے ان کو مجرم قرار دیا ان کو مجرم قرار دے کر کہا کہ مصیبت آئی اور ان کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے اگر ان کا کام ٹھیک ہوتا تو ان کا مدد نظر نہ ہوتا ان کی غلطی تھی تب ان پر کیا آئی ہے مصیبت پھر آ جاتے ہیں میرے پاس اور قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا مگر ملائی اور پلاف کا یہ نہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارا بندہ چلا گیا تھا سمر کے پاس اور آپ کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا لیکن یہ بات نہ تھی کہ ہم آپ کے فیصلے کو مانتے نہیں نہ مانتے ہوں تو پھر تو بنتا ہے کمر اور لیکن ہم آپ کا فیصلہ مانتے تو پھر گئے جاؤ کہ گئے اس واسطے کہ فیصلہ شریعت اسلامیہ میں دو طریقے سے کرنا جا چکا ہے ایک یہ ہے کہ جو سایہ حق ہے اس کو پورا حق دلوا دیا جائے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے دوسرا یہ کہ وہ جو مستئی اور مسدلہ ہے تو بے شک اور مستئی کا جو دعویٰ ہے اس کو پورا اس کو حد نظرایا جائے صلح کروا دی جائے کوئی ملاق کی شکل پیدا کرنی جائے اس کی مثال موجود ہے نبی ادا چلا سلا گھر بیٹھے تھے دو صحابی ان کی آپس میں بات چل رہی تھی ابن حضرت تھا اس میں پیسے دینے تھے الفبئی نے پیسے دینے تھے آواز گئی اونچی نبی رضا میں کہو بھائی, بھائی, کہ بھائی کچھ ٹوٹ پھوڑو انہوں نے نہ ماف کیا حضرت باقیا نہ شریعت یہ بھی جائز رکھتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک ہزار روپیہ دینا ہے اگلا آدمی ہزار روپیہ دینے کی طاقت اور نہیں پاتا تو پھر حاقی یہ کہ کر دے کہ وہ دہی فکر چھوڑ دے اور کو دے کہ باقی تو دے دے تو یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا حضرت عمر کے پاس جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ ہم نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا بلکہ ہمارا اندازہ یہ تھا کہ حضرت عمر بلائی کریں گے اور آپس میں غسولہ کا سکول فصول پیدا کر دیں گے اور شریعت جس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ قاضی کے پاس فیصلہ آئے اور قاضی بنی گین کے درمیان غصولا کی شکل پیدا کر دے تو آپ نے تو پورا پورا حق دینے کی بات کی تھی یہ پورا حق دے نہیں سکتا تھا تو مرضی یہ تھی کہ حض عمر کے پاس جائیں گے تو حرط عمر کو آپس میں ملاپ کی شکل پیدا کر دیں گے اگر ہم واقعی آپ کے فیصلے کا انکار کرتے <تصفح> ہوتے نہ مانتے ہوتے تو پھر تو ہم کیا تھے مجرم سے ہمارا بندہ کیا تھا مجرم کا ہم آپ کا فیصلہ مانتے تھے اور آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا ادر کا تقاضا تھا لیکن ہم نے یہ کہا کہ بجائے اس فیصلے کے دوسرا فیصلہ ہو جائے جس کی شریعت میں گنجائش ہے کہ حاقر دونوں فریبوں کے درمیان کوئی بنا پیدا کر دے اور اصلاح فائدہ کر دے ہم اس باتیں ان کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے ظاہر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے خلاف نہیں جا رہے تھے ہم حضرت عمر کے پاس ملاپ کے لیے سلاح کروانے کے لیے جا رہے تھے ان کے دل کی کیفیت یہ نہ تھی ان کو نبی کا فیصلہ منظور ہو نہ تھا جب ان کو نبی کا فیصلہ منظور نہ تھا تو یہ مجرم تھے تو اللہ ان کے دل کی بات کو جانتا ہے پھر ایک نے تو جرم کیا اب باقی وہ جو جرم کرنے والا ہے اس کی یہ سپورٹ کر رہا ہے، حمایت کر رہا ہے وہاں آپ انسانوں آپ ان سے راز کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ ایسے کام نہیں کرنے ہوتے اور ان کو گاؤ ان کی جی میں ایسی بات جو بڑی مشرف ہو تو بہتر قید پرانی مجید کے یہ سارا واقعہ بیان کرنے سے یہ پتہ چلا کہ پرانی مجید ان کو مجرن کرار دیتا ہے حضرت عمر کو پرانی مجیدیں گزرن کرا رہا نہیں دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل عمر کو مجرم قرار نہ دینا اسی وجہ سے ہے کہ حل عمر نے اس کو مرتب سمجھ کر قدر کیا تھا وہاں سننا رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس واسطے بھیجا کہ تاکہ وہ جو شریعت بلایا ہے وہ شریعت کی پابندی کی جائے اور اس کی کی جائے اللہ کے ان سے بلو امن ہوں گے ضلع مسلم اور اگر انہوں نے جب کیا تھا اپنے ہاتھ پر تو آ جاتا ہے میرے پاس اللہ سے بخش چاہتے رسول بھی ان کے لیے خدا سے بخشت چاہتا تو پاتے اللہ کو تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اپنی غلطی پر اصرار کریں بلکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور کہیں کہ ہم بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ کے نبی تم بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو جب یہ اللہ کے نبی کے لیے معافی مانگتا اللہ سے تو اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے مہربانی کر دیتا دیکھیں یہ تو آ اصرار کرتے ہیں ضد کرتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ٹھیک کیا اب یہاں پرانی مجید کے یہ لمت آ گئے کہ ظلم کیا تھا تو تیرے پاس آ جاتے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ آج بھی اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی رسلام کی قبر پر جا کر نبی رسلام سے یہ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی آپ میرے لیے مغفرت موفرد کرو تو میں گزارش کرتا ہوں کہ باقی جتنے بھی کام تھے نبی رسم اسلام ذمہ ذمے باقی سارے کاموں میں اندر نشیل بن گیا خورفا بن گیا پہلے نبی رسم جماعت کراتے تھے اب نبی رسم جماعت نہیں کراتے اللہ کے مسجد نبی کے اندر بھی نبی رسم جماعت نہیں کراتے نائب موجود ہے وہ کیا کراتے جماعت کراتے ہیں نبی رلاثرم فیصلے کرتے تھے قاضی تھے نبی رلاثرم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قاضی اور ہو گئے نبی ارسام بہت میں سپا سرار ہوتے تھے نبی ارسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سپا سرار آپ کے اوپر بن جاتے کرتے ہیں جانچین جو ہے وہ سپا سرار بھی ہی کرتے ہیں تو باقی دنیا جہان کے سارے کام وہ تو آگے بر کی طرف تو آپ یہاں بھی یہ کام اب کے پاس ہی آنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی سے زیادتی ہو تو کسی نیک بندے کے پاس چلا جائے اور اس نیک بندے کو جا کر بہ مجھ سے ہے غلطی ہوئی ہے میں بھی خدا سے معافی آپ خدا سے تو یہ کام کھلا کا ہے جب باقی دنیا جہان کے سارے کام جو پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ متعلق تھے تو نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آپ کے کھلا پاک کی طرف منتقل ہو گئے مجھے یہ کام نبی رسم خود کیا ہو جائے گا منتقل ہو جائے گا اور یہاں یہ سرار کرنا کہ آج اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نبی رسم کی قبر پر جائے اور وہاں سے اگر فائدہ مفرت کی درخواست کرے تو یہ بات عام اصول شریعت کے خلاف ہے جب باقی عام اصول شریعت ایک چل رہا ہے تو اس معاملے کے اندر بھی اسی اصول شریعت کو سامنے رکھا جائے گا فلاح حد تک ایمان نہیں آ سکتا تا تو آپ اتنی بھی حق مختلف کریں آپ اس بات میں لڑکے سر چھوٹے پھر نہ پائے اپنے جی میں کوئی حرج اس سے جو تو نے فیصلہ کیا اور مان لے مان دینا تو یہاں پرانی مزید نے ذرا زیادہ مساج کر دی ہے کہ نبی کا نبی کے زبان سے ایک فیصلہ ہو جائے نبی موجود ہے فیصلہ ہو جائے بندہ نہ مانے تو بندہ مسلمان ہو نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے مسلمان ہو پھر وہ مسلمان رہے سنتا تو خلاصہ کلام تو یہ ہوا کہ یہاں اس آدمی کے مرتد ہونے پر وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ دینی سلام پر قائم نہیں رہا تھا اور مرتد ہو گیا ریاضت کو جو سزا دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے نفردار نمبر کا اس کو بھی اگر دعوے کے لیے دریل بناؤ تو مطلب یہ بنے گا قسم ہے تیرے رام کی جس تیری ایسے انداز ترمیت کی ہے کہ جس انداز کی وجہ سے تربیت کر کے تجھے پیغمبری کے مقام پر پہنچایا ہے تو پیغمبر تو ہوتا ہی اس لیے ہے اس, اس کی بات کی جائے لہذا کی بھی کر آپ کی لوگوں پر کیا ہوگی لازم ہوگی ہے تو جو آدمی آپ کے احکام کو نہیں مانتا مانگتا سب بات ہے جو اللہ نے آپ کی تربیت کی جس انداز سے وہ اس کے خلاف چلتا ہے پھر چاہیے کہ جو آدمی آپ کی بات کو نہیں مانتا اس کو سزا ملے بدونا کا تب رہے ہیں اور میں اب تو ہم نے ایک چھوٹی بات کی کیا ہو گئی تو معافی مانگتے خود بھی اللہ سے رسول کو بھی کہتے معافی مانگو پہلے کسی دور کے اندر کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی اور یہ کہا گیا تھا کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دے تب ان کی بابا کیا ہوگی قبول ہوگی چنانچہ جنہوں نے بچن کی پوجا کی وہ تیار ہو گئے بشا کام کو قتل کر دو پھر ان کے کئی بندے قتل ہو بھی گئے اور اس کے بعد گدا بند کے لیے سکھم کو اٹھایا میں آج تو ہماری بات بڑی کی ہے آسان کہ چلو خدا سے معافی مانگ لو پہ نمبر بھی تمہارے خدا سے معافی مانگ لے اگر ہم ان پر یہ بات نہیں تھے کہ اپنوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ تو یہ کام کسی نے نہیں کر رہا تھا مگر چھوڑے ان میں سے تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ غکتی کی بنا پر قتل ہو جانا پہلی بچوں کے اندر تھا اس امت میں یہ بات اور نہیں اور معاملہ کیا ہو گیا میں سے اس کو اگر عام کر دیا جائے کہ شریعت کے آکام بڑے آسان ہیں ہم شریعت کے آکام مشکل بھی بھیج سکتے تھے لیکن ہم نے شریعت کے مشکل آکام نہیں بھیجے بلکہ وہ حکام بھیجے جن پر عمل کیا ہے آسان اگر مشکل حکم ہو جاتے اپنے آدم کسر کرنے کا حکم ہو جاتا یا گھروں سے نکلنے کا حکم ہو جاتا تو ماں بال کو ادا کریل عمر ہوں یہ جو مشکل حکام ہیں ان پر عمل نہ کرتے مگر تھوڑے ہوئے سے یہ تھوڑے کون ہیں حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منقول ہے یہ عبداللہ بن لباحا بھی انہیں ترین میں سے ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی حکم بھی سخت آ جاتا نے کر دکھانا تھا اور حضرت عبداللہ مسود کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ الاسرام یہ لفظ مقبول ہے کہ اگر کوئی سخت سے سخت حکم آ جاتا تو اس بندے نے یہ کام کر دکھانا تو گویا کہ بعض افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی رسل آشرم ایک بڑی اچھی خوشخبری دے دیا کرتے ہیں ان کے لیے ایک شام بن جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کسی نے بھی یہ کام نہیں کرنا تھا جیسے سیشرا مبشرہ جنتی ہے باقی بھی تو جنتی ہے لیکن ان کے بارے میں خصوصیت ہوگی یہاں بھی ان کے بارے میں یہ خصوصیت نہیں ہے ولور نام حادی اور اگر یہ کر لیں جن کی منصیب کی جاتی ہے وہ کی اور بل کر ان کے حل میں وہ اشد بھی اور اس کا دل زیادہ ثابت رہے اور اس میں ہم کو دے اپنی طرف سے اور ہم ان کو چلائیں سیدھی باور وہی حد اللہ رسولا اور جو اعتبار کرے اللہ کے رسول کی وہ ان کے ساتھ ہے جب پر اللہ کا نام ہے وہ کون ہے جب پر اللہ کا نام ہے پہلی جماعت نبیوں کی دوسری جماعت صدیقین کی تیسری جماعت شعباب کی چوتھی جماعت صالحین کی وہ ہاسن اور لائق رفیقہ اور اچھے ہیں یہ جی لوگ پہ کار صاف کے جب ان کا ساتھ نصیب ہوتا ہے تو ان کا ساتھ نصیب ہو جانا بڑی بات ہے یہ وزر اللہ کا اور کافی اللہ جاننے والا اب یہاں ایک جماعت ہوگی نبی جین کی نبیوں کے سردار ہو گیا محمد صلی اب وسلم دوسری جماعت ہے صدیقین کی صدیقین کے سردار ہو گیا حق بکر صدیق رضی اللہ تعالی الح تیسری جماعت ہے شہادا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عالد علام کریم نے شہادت کے درجے سے فائد کیا اور چلتی جماعت ہے سال ہیر کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیر کے امام اور سال کے پیشوا ہیں اللہ کے اکثر سلاثر تصوف کے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین کے سردار حضرت وبر صدیق شہزادہ کے سردار حضرت عمر سوال کے سردار حضرت نہیں وق کہ حضرت اسمان اس اس تو وہ سمجھور ہے ان کو شہادت کا مرتبہ بھی حاصل ہوا اور سال کا مرتبہ بھی حاصل ہوا اگر شہادت کا نمبر بھی مرتبہ دو حاصل ہوا اور سال ہی کا مرتبہ بھی نمبر دو حاصل ہوا لیکن دو مرتبہ کیا ہو گئے جمع ہو گئے تو جب دو مرتبہ ایک آدمی کے اندر जमा हो گئے تو ظاہر ہے کہ کا مرتبہ بالکل سالمی سے से ہے है کے اندر مردہ تو ایک ہے مرتبہ تو ایک ہے لیکن ہے اس سے اونچا تو سال میں حضرت علی کا مقام لیکن اگر عثمان رضی افراد کو دو باتوں کا مجموعہ حاصل ہوا ہے نمبر دو میں وہ ہاتھوں اور لائقہ اور اچھی ہیں اچھی ان کی رمانت یہ فضل اللہ کا اور کافی الگ الگ کا جاننے والا پہلا مسئلہ حاطم کو چاہیے کہ جو امانت کا مستحق ہے امانت اس کو دے اس تک پہنچائے اگر کسی کی امانت کسی اور کے پاس چلی گئی ہے جس سے یہ بات چلی گئی ہے اس سے لے کر جو اثر مستحق ہے اس کو دینی چاہیے عہدہ بھی ٹھیک ٹھیک دینا چاہیے جو آدمی کسی عہدے کا مستحک ہے اس کو وہ ذمہ داری دینی چاہیے یہ پہلا حکم تھا اب دوسرا حکم آ گیا اقلام سلطانیہ میں سے اس حکم کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اپنے ملک کی بات نہیں تمہارے سے بلکہ جو غیر ملک کے اندر مسلمان رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کے حقوق ان کو اسلام پر قائم نہیں رہنے دیا جا رہا تو یہ جو مملکت اسلامیہ کے حاکم ہیں ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو دار حرم میں مسلمان ہیں متارے مجبور یہ ان کی بھی سپورٹ کریں ان کی بھی امداد کریں تاکہ وہ بھی اپنا صحیح حق وصول کر سکیں تو صرف اپنی مملکت کے اندر انتظام کرنا صرف اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ دوسرے ملک کے اندر جو مسلمان بستے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا یہ حقم کی ذمہ داری ہوتی ہے ایمان والوں پکڑو اپنا بچاؤ پھر نکلو جو داج اداج یا اکٹھے ہو کر لڑنا پڑتا ہے دار ہارو باروں کے ساتھ کتاب کرنا پڑتا ہے وہاں کئی مسلمان مستدف ہیں جو مسلمان مستدف ہیں ان کی امداد کرنی پڑتی ہے جب ہم نے یہ بات کہی تو کئی تمے سے دیر کر دیتے ہیں ٹھہرتے ہیں پھر اگر تم کو آ مصیبت مسلمانوں کی ایک اور قابل سے لڑنے کے لیے چلی گئی شکست ہو گئی تو یہ بدلا کے پیچھے پیسہ آیا نا کہتا ہے میرے پر اللہ کا احسان ہوا میں تو ان کے ساتھ موجود نہ تھا نا؟ اگر میں بھی ہوتا تو جیسے ان کو زخم آئے تکلیف آئی مجھے بھی زخم آنا تھا اور اگر تم پر اللہ کا بدل ہو جائے مالک ہمت آسر ہو جائے تو کہتا ہے کہتا ہے سنبھاس سے ہے وہ ہے کہ تمہاری اس کی کوئی دوستی نہیں تھی یعنی کہ اگر دوستی ہوتی تعلقات ہوتے اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ مسلمانوں کی فوج جا رہی ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گئی ہے تمہارے مہمت آئے گا تو پھر اس انداز سے کام کرتا ہے کا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا پر جو کا دل فیس بھی دل رہا لڑنا چاہیے انداگرہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچی ہوئی ہے آگوں کے بدلے میں اور جو لڑے اندا گراہ میں پھر کام ہو جائے یا غالب ہو جائے دونوں صورت میں عدرے عصیم ہے ٹھیک ہے بعض اور شکست بھی ہو جاتی ہے بندے کئی شہید بھی ہو جاتے ہیں مربع آتے ہیں غربہ آ جائے مال مصیبت بھی حاصل ہو جاتا ہے کامیابی بھی ہو جاتی ہے یہ بھی عضرہ ہے کیا ہوا تم کو کہ نہیں کرتے ہو اندر کی راہ میں اور نہیں درد ہو ان کی راہ میں جو بےچارے مستدر مرد اور عورتیں اور بچے ہیں کئی افراد دار الحالت کے اندر ہے مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کر رہے ہیں کہ یاد داں یا مکے والے اباروں پر مسالے چھا رہے ہیں ہمیں دین اسلام پر قائم نہیں رہنے دیتے تو وہ بے چارے دعائیں کر رہا ہے کہ آئے کوئی ہماری مدد کے لیے کہتے ہیں اہ ہم ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے جس بستی والے ظالم ہیں اور بنا ہمارے لیے اپنی دوسرے کوئی حمایتی اور بنا ہمارے لیے اپنے دوسرے کوئی مددگار تو جب وہ یہ دعائیں کر رہا ہے ان کو چاہیے کہ تم ان کا خیال کرتے ہوئے ان پر جو مساو گار ہے ان کے ساتھ جا کر لڑائی کرو جو لوگ یہ مان رہے تو لڑتے ہیں اللہ گرا رہے ہیں اور جو لوگ قابل وہ لڑتے شیطان کی راہیں تو ایک ہو گئے شیطان کے ساتھی کم ہو گئے اللہ کے پیارے تو لڑو شیطان کے ساتھی سے تاریخ شیطان کا پریم کمزور ہے ساری قبت ہوتی ہے ساری طاقت ہوتی ہے بندہ خیال کرتا ہے کہ یہ سپر طاقت ہے سپر قوت ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ کیسے کریں پر شیطان کا گاؤں کمزور ہوتا ہے شیطان کوشش کرتا ہے گربا حاصل کرنے کی دیکھیں عقید پہ کام کو اور خاص اٹھایا الحمدالہ قدر کیا ابھی جگہ تم نے لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا پہلے ابھی اپنے ہاتھ روکو تو ایک دور وہ بھی تھا جب ہم کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ روکو لڑائی نہ کرو بلکہ نماز پاس پڑھو کائم کرو اور اندازہ سے نماز ذریعے سے مدد حاصل کرو پھر جب ان پر لڑائی فرض ہو گئی تو اچانک ایک دماغ میں سے لوگوں سے ڈرنے لگ گئی جیسے اندازہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے بھی اتنا نہیں کرتے جتنا یہ لوگوں سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ربا نام اے ہمارے نام تو نے ہمارے پر لڑائی کیوں لازم کی کیوں نہ تو نے ہم کو ڈھیل دی ایک نزدیک وقت تک تو کہ دنیا کا سامان چھوڑ ہے اور آخر بہتر اور سادگی کے لیے جو بنتخبہ اختیار کرے اور تم کا ظلم نہ کیا جائے گا ایک دھاگا برابر یہ پرانی مجید کے اندر تین رفظ آئے ہیں اور تینوں کا سمدر جائے کھجور کی گتلی کے ساتھ یہاں فکیل آیا ہے ایک جگہ مای امر پونم ان کی, دمیر, کی دمیر کا لفظ آیا ہے اور اسی سمارے کے اندر تم لکیر کا لفظ بھی پڑھ بیٹھے ہو کہتے ہیں کہ یہ جو کھجور کی گٹھلی ہے تو کھجور کی کوئی گجلی بھی دیکھ لو اس کھجور کی گچھلی کی پچھلی جان ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے ماں بولی صاحب کچھ حصہ اس کے اندر ابھرا بھی ہوتا ہے اور بہت جیسا ایک سوراخ بڑا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں یہ جو کھجبور کی گٹلی کی سامنے کی جانب ہوتی ہے اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے اس گٹلی کے اندر وہ فتیب کیا جاتا ہے اور ایک باری جیسا پڑتا ہوتا ہے گٹلی کے اوپر چائے ہوا اس کو کتبیر کہتے ہیں تو یہ تین لفظ ہیں جن تینوں کا تعلق ہے کھجور کی گٹلی کے ساتھ اور پرانی مجید کی جس پر یہ تینوں کا بدلا ہے تو تم پر سروس نہ ہوگا ایک دھاگا برابر جہاں کہیں تم ہوگے پائے گے تم کو موت اگر کہ جی تم مضبوط کرو میں کیوں نہ ہو اور اگر کون سو بلائی اگر جنگ میں کامیابی حاصل ہو جائے بلائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل اللہ کی مہربانی یہ اللہ کی خوش ہوا اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے جنگ میں ناکامی ہو جائے تو کہتے ہیں حاضر میں نند یہ بات آئی اے پیغمبر تمہارے مشورے کی وجہ سے تم نے ایک بات کہی تھی ہم کو اس کا پابند کیا تھا تو یہ جو آپ نے رائے لی تھی نا اس رائے کی وجہ سے یہ تکلیف آ گئی تم کہو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ نہیں کہ تکلیف آئے تو پیغمبر کی طرف نسبت ہو جائے فضر ہو تو اللہ کی طرف نسبت ہو جائے کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ بات پہلے کہی آگے کیا ہوا ان لوگوں کو نئی قریب کے سمجھے ایک بات لا دون یا دونوں یا پوگنا حدیثہ نئی قریب کے سمجھے ایک بات وہ ایک بات کیا ہے جو آگے آئی ہے ماں صحابت بن حاصل اے انسان جو تجھے کوئی اچھائی پہنچے تو یہ سمجھا کر کہ یہ ادا کی طرف سے آئی ہے وہ ماں صحابت بن سی عدم اور جو تجھے کوئی تقریب پہنچے تو بن نرسنگ یہ تیری ذات کی وجہ سے انسان کے لیے حیران کرنا چاہیے تقریب ہے تو بندہ سمجھے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اس غلطی کی باداش میں یہ کیا آئی ہے تقریب آئی ہے اور اگر اچھائی پہنچے تو بندہ سمجھے کہ اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو یہاں پنجائش کے یہ پیغمبر کی طرف نسبت کریں ویسے تو خیر پہنچانے والا بھی اللہ شہر پہنچانے والا بھی اللہ نسبت انسان کو آپس طرف کرنی چاہیے چنا غضب حضم عہد کے اندر جو شکست ہوئی تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے وہ شکست ہوئی تھی پیغمبر کی تدبیر کی وجہ سے وہ شکست نہیں ہوئی تھی کیا ہے ان لوگوں کو قریب سمجھے ایک بات وہ ایک بات کیا ہے جو اگلے لفظوں میں سامنے آئی ہے کہ جو بجے بھلائی پہنچے اے انسان سمجھا کر کے وہ اللہ کی طرف سے آئے اور جو تجھے کوئی تکلیف آئے تو ہم ان سے وہ تیری اپنی ذات نش ہوتی ہے اور ہم نے بھیجا تجھے سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کر وہ اباؤں لے گا اور کافی اللہ کا میری مانا میں ہوتے رسول جو رسول کی تاب کرے اسے اللہ کی تعداد کی اور جو سو کی طرح سے ملے تو نہیں بھیجا ہم کرنے کے بعد وہ یا پونا کاٹ کہتے ہیں ہاں جی ہاں ہم پیغمبر کی فرما برداری پوری پوری کریں سمجھ تو پیغمبر کی فرمامرداری کا اقرار کرتے ہیں میرے پاس سے الگ ہوتے ہیں سامنے ایک راہ کیا تھا کا بحث ہے تو ان میں سے ایک جماعت مشورہ کرتی ہے خلاف اس کے جو وہ قید کرنی تھی سامنے ایک رات کی بات کی تھی بحر جا کر مشورہ کچھ اور کرنا شروع کر دیا تاکہ ہم اس لڑائی میں جانے سے بچ جائیں اللہ لکھتا ہے جو مشورہ کرتے ہیں افراد کروں سے بھروسہ رکھا پر اور کافی اللہ کام بڑھانے بابا افرا یہ سم بلو گل تو کیا یہ قرآن کو سوچتے نہیں اگر یہ قرآن ہوتا اللہ کے غیر سے تو باتیں اس میں صلاحیت لذیذ یہ قرآن لذیذ کی صداقت کا درمیان میں سلسلہ آیا ہے عام طور کا ایک مرنا کیا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ پہلے بھی لڑائی کا مسئلہ بعد میں بھی لڑائی کا مسئلہ تو یہ درمیان میں صداقت قرآن کا سلسلہ کیسے آیا ہے پھر مرنا یوں کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کے خیر سے ہوتی تو اس کتاب کی بعض بات باتیں بعض سے ٹکراتی بہت ساری کسی جگہ کچھ ہوتا ہے سسی جگہ کچھ ہوتا ہے لیکن جب اس کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں تو ثابت ہوا کہ یہ کتاب جس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اس پر بڑا شکار ہو جاتا ہے ایک شکار سے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ آگے پیچھے لڑائی کا مسئلہ ہے اس درمیان میں یہ صداقت قرآن کا مسئلہ کیسے آیا اور پھر مینا کیا گیا اس بائنے پر اور شکار ہے کہ اگر یہ کتاب اندر سے نہ آئی ہوتی تو اس میں ٹکراؤ ہوتا بعض باتیں بعض ماتوں کے ساتھ ٹکراتی اور ہوتا بھی تھوڑا تھا بہت زیادہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھ جاتے ہیں اور پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی کسی ایک مقام پر ٹکراؤ پورے مقام کے ساتھ آدمی کو نظر رہا نہیں آتا کتاب اندھی کی ہوتی ہے بندے نے تعریف کی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک کتاب بھی نہیں لکھتا یہ تو اگر یہ دلیب ہو کہ جس کتاب کے اندر اختلاف بندہ ہو تو اس کی ہے اللہ کی طرف سے دادا کو پڑھائی تو بندے کی طرف سے کتاب ہوتی ہے اختلاف اس کے اندر کی کو کوئی نہیں ہوتا تو پھر دادا کا وہ کتاب بھی کس سے ہو اللہ کی طرف سے رادا کو اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہوتا <خصوصح> <خصوصح> <خصوصح> <خصوصح> <Khetaaya> چار دنوں میں ہے بہترین کتاب ہے اور فقہ کے مسئلے میں جب یہ کتاب سامنے آئی تو اس سے پہلی کتابیں جو ہے نا لوگوں نے کتابوں کو چھوڑ دیا اس کتاب اس کی کدروں کی منتھی پڑ گئی اور میرے دایا سارا پڑھ جائے بندہ تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا تو بہ ہر یہ ایک اشکار ہے یہاں تو اب اشکار دو بڑھ گئے ایک تو جب یہ مینا کیا اس میں کی وجہ سامنے آیا دوسرا یہ کہ یہاں صداقت قرآن کا مسئلہ کیسے ہے اب اس کا حل سمجھو یہ معنیٰ جو لوگوں نے کیا وہ مینا چھوڑتے ہیں ہم میڈا یہ کرتے ہیں اگر یہ کتاب اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتی تو پاتے اس میں بیان اور واقعہ کا کافی اختلاف تو پاتے اس میں بیان اور واقعہ کا کافی اختلاف یہ بھی کس کتاب کے اندر غیر کی باتیں بیان ہوتی ہیں اور وہ جو غیر کی باتیں بیان ہوتی ہے نا تو بیان کچھ ہوتا اور واقعہ کچھ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے جو بات پرانی مجید کے اندر بیان ہوتی ہے واقعہ اس کے مطابق کی کیا ہوتا ہے ثابت تو ہوتا ہے تو معلوم ہوگی یہ کتاب سر کسی طرح سے ہے اللہ کی طرف سے کیوں کہ یہ بات سامنے کرنے والا پیغمبر ہے پیغمبر عالم الحمد ہے؟, ہے نہیں اور بات وہ کہتے ہیں کہ واقعی کیا ہوتی ہے مطابق ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات آئی اس اللہ کی طرف سے جو اللہ عالم العود ہے ہے تو یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ یہ پرانی مجید سچی کتاب ہے اور یہ مضمون کر کے آیا پہلے یہ مسئلہ آیا یہ شکوا سامنے نے کہا تھا برہم برداری کر دی ہے باہر جا کے بات کو الگ بیٹھ کر مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اس کا خلاف کرنا ہے اب یہ بات ہوئی ہے اس میں منافقین کی ایک وہ بات بیان کی گئی جو منافقین نے پیغمبر سے پیچھے پیچھے بیٹھ کر کی تھی کہ ہم نے اس ٹائم میں نہیں جانا اللہ نے یہ بات بتا دی نبی اعظم وہاں موجود کوئی نہیں تھے تو یہ بات روی اور سامنے کیا پرانی وجہ کے ذریعے سے بتائی ہے تو کیسے بتائی ہے بہادر بولتا ہے کہ اللہ کی بھائی سے پتا اللہ پہ ہمبل کو کہ انہوں نے سامنے کچھ کہا تھا باہر جا کر مشورہ نے اور کیا ہے اور صرف یہ ایک بات نہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں نبی رقم غیب کی بیان کرتے ہیں اور وہ ہر بات واقع کے مطابق ثابت ہوتی ہے جب ہر بات واقع کے مطابق ثابت ہوتی ہے تو جب غیب کی واقع بیان کرتا واقعہ کے مطابق ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو غیب جاننے والی ہستی ہے اس ہستی نے یہ کتاب دی ہے تو یہ پرانی مجید کی صداقت درمیان میں ثابت ہوتی تھی اس واقعہ سے اس سے صداقت نے مجید کا تذکرہ کر دیا یہ حاشی پر میں نے لکھا ہے ابا کے اما یوسف الماد غیر مطابق کہا کے مطابق نہ ہوتی لینیا تارا فحیش ہو کس طرح کا سن کو پیے فحث ہو کس طرح کا کو پیے یہ لفظ آج سے پہلے بھی جس کسی نے لکھا تو لکھا ہے سمجھے میں نے اس واقعہ سنا دیا تاکہ اس لفظ کی تصحیح دو حیض اس طرح سے سب کو پیے تو چونکہ ہر بات یہاں سچا ہونے میں منفلد اور ہمیشہ ہے جو بات بھی ہوتی ہے وہ کی ہوتی ہے سچی ون جگہ بالب قدو اور وہ بات واقعہ کے خلاف ہونا کبھی نہیں ہوا اول ماں ان بے نامی پتہ چل کہ یہ کتاب اللہ کے بدرانے سے ہے ہاں اور میں نل اور اللہ کی طرف سے ہے ہاں بہ لا حاضہ یو شیر و کلام الرسم اسم نے بھی یہی معنی کیا ہے شاید کا اور سنجال نے بھی یہی معائنا کیا ہے آج کا تو یہ جو معائنا آسم اور کیا علامہ آدو نے یہ معائنہ نقل کیا ہم کسی معائنے کو اختیار کرتے ہیں معنیٰ آج کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ماقبل کے ساتھ ربط بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے پہلے بھی ایک بات غیر کی بیان ہوئی اب پھر ایک بات غیر کی بیان کی ہے جب آتی ہے کہ بات سمندی یا ڈانگی اس کو مشغول کرتے ہیں حالانکہ بات کوئی سامنے آئے تو چاہیے کہ وہ واقعہ امیر سنبند میں لایا جائے یا جو لوگ مجھ تحرین ہی ہیں مستبتین کی سنبند میں لایا جائے بعض اوقات ایک بات, بات سچی ہوتی ہے لیکن پھیلانا اس کا ٹھیک نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایک بات کا سے پتہ چلتا ہے کہ سچی ہے ہی نہیں تو یہ جب بھی بات سنتے ہیں نا فوراً مجبور کرتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بات آئے اور پھر وہاں جنگ کے واقعات سنتے ہیں تو جنگ کے واقعے واقعات اگر خود کو شکست کی خوشخبری تو بندے نے فوراً سنا دی تو سارے مسلمانوں کے دل دہ کے آئے یہ کیوں ہو گیا تو کوئی امن کی بات آئے یا گھر کی تو مجدور کرتے ہیں ان کو چاہیے اگر یہ بات کرتے کے اس بات کو بھول کے اور جو ان میں سے لگا رہا ان کی گمرات کرتے تو جان دیتے اس بات کو وہ لوگ جو اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں تو جو تحقیق کر ہے بندہ اس کے سامنے بات پیش کر کے تو اس سے معلوم کروانا ہے کہ ابور یہ بات ٹھیک ہے بھی کیا اور اگر ٹھیک بھی ہے تو کیا اس کو پھیلانا ٹھیک ہے یا کہ نہیں اب یہاں پرانے مجید میں یہ کہہ دیا کہ عام بنیادی واقعات جان کے جب سنو تو ان کو پیش کرو یا اور عمر کو پیش کرو یہ جو عمر جو تحقیق کر سکتے ہیں یہ بات کی حقیقت ہم آج سا میں کیا کی کریں گے واضح کریں گے فرمائیں یہ ہم نے جو تم کو مشورہ دیا ہے یہ جو بات ہم نے تم کو کہی ہے بڑی اچھی بات کہی ہے رسول کی طرف پیش کرنے کی بات بھی اور مستمبدین کی طرف پیش کرنے کی بات بھی تاخیر کرنے والوں کے سامنے پیش کر تو یہ جو عام بات یاد جب وہ تاخیر کرنے والوں کے سامنے پیش ہیں تو یہ جو مسائل اتحادیہ ہیں ظاہر بات ہے یہ مسائل اتحادیہ تھی پھر مستمبدین اور کرنے والوں کے سامنے تاکہ وہ بتائیں کہ یہ جو مسئلہ اس میں بات کی جاری ہے اس کے اندر کیا بات ہے جس پر ہم کیا کریں پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی اللہ نے تم کو کتنی بہتر بات بتائی ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے اگر یہ فضل اللہ کا مہربانی نہ ہوتی تو شہکاؤں کے سامنے ہو جاتے فضل کو تو جو مستمبل کے سامنے بات پیش کرتے ہیں وہ تو شیطان کی تابےداری سے بچ جاتے ہیں اور جو لوگ مستمبدین کے سامنے بات کو پیش نہیں کرتے اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ پھر شیطان کے کام ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے اللہ نے تم کو وہ طریقہ بتا دیا جس طریقے پر عمل کرنے سے شیطان کی پیروی سے تم بچ جاؤ گے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا مہربانی نہ ہوتی تو تم شیطان کے کام ہو جاتے کوئی کوئی ہوتا شیطان کی کابل داری سے بچنے والا اکثریت شیطان کے کہا ماننے والے ہو جاتے تو اس عائد سے یہ جو عئمہ مستمدین اور مجتحدین کی تقدیر ہے اس پر بہت بڑی روشنی پڑتی ہے اور قرآن مجید اس بات کی رانگائی کر رہا ہے کہ انسان کو معاملات اپنے مستمدین اور مجتحدین کے سامنے پیش کرنے چاہیے وہی لوگ بات جبائیں اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے فراط ری سبھی اللہ اللہ کی راہ نے لڑائی کر لا تو پندرہ ہوئے سکا تو تکلیف نہ دیا جائے گا مگر اپنی ذات کی ناڑ اللہ کی ہے تو اپنی ذات کا پابند ہے تو اپنی ذات پر عمل کر کے دکھانا چاہیے مومنوں کو بھی لڑائی پر کچھ آؤ لڑائی کے لیے قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی ختم کر دے گا اب یہ وہ بات آئی ہے پہلے غیر کی بات آئی کہ انہوں نے مار جا کر مشورہ غلط کیا ہے اب ایک اور غیر کی بات آئی قریب زمانے میں کافروں کی لڑائی ختم ہو جائے گی کافر ناکام ہو جائیں گے اور مقابلے کے لیے آ نہ سکیں گے تو یہ بھی غیر کی بات ہے اور یہ جو پیشینگوئی ہے قرآن میں یہ پیشینگوئی بھی پوری ہوئی وہ جو غیر کی بات بتائی وہ بھی ٹھیک نکلی اور یہ جو قرآن نے کہا قریب زمانے میں کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا اور انہیں کابڑوں کی جنگ کو ختم کر دے گا یہ بعد میں پھر کیا ہوگی پوری ہو گئی ون لاؤ اشد دوباس اللہ کی جنگ سب کا ہے اور اللہ سب صدا دینے والا ہے پیغمبر کو چاہیے کہ خود بھی لڑے مومنوں کو بھی لڑائی پر برنگے کرتا رہے تو پیغمبر تو یہ کام کرتا ہے اچھا تو جو بھی کوئی اچھا کام کرے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے تو یہ لڑائی پر بڑی گیف کرنا یہ شفاطیں حاصلہ ہے یہ اچھی سفارش ہے تو لہذا پیغمبر یہ کام کرتا ہے تو پیغمبر کو اس کا اچھا مزہ مل جاتا ہے اور جو غلط سفارش کرے اس کو اس حصہ ملتا ہے اور ہے نہ ہر ہاں چیز کا اندازہ کرنے والا بانٹنے والا ہے تو پیغمبر نے تو کہہ دیا کہ لڑائی کے لیے اور ویزا ہوئی تم بھی اور جب کبھی تم کو کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو پھر چاہیے کہ جس کو توحفہ دیا جائے وہ اسے بہتر توحفہ دے یا کم از کم اتنا تو دے جاس کو تحفہ ملا ہے تو پیغمبر نے برنگیفتا کیا اب بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جب جیسے پیغمبر پرنگا کرتے ہیں تم بھی برنگتا کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور خود لڑائی کے لیے تیار بھی ہو جاؤ یہ تو بات ہو جائے گی زیادہ تھی یا کم از کم لڑائی کے لیے تیار تو ہو جاؤ کسی اور کو کہو یا نہ کہو بڑے گیفر نہ کرو بے شک لیکن کم از کم لڑائی کے لیے تیار دو ہو جاؤ تو یہ اس کا ماں قبر کے ساتھ کیا ہو گیا رمت ہو گیا جب تمہیں کوئی توحفہ پیش کیا جائے اس سے بہتر تحفہ پیش کرو یا کم از کم اس کو لوٹاؤ بے شک گندہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے یہ تو ماں کبر کے ساتھ رمت کا میڈا ہو گیا عام طور پر اس کا میڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے السلام علیکم تو جواب میں کہہ رہے جی و السلام و رحمت صرف بات ہے تم سلام کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن اضافہ کر لے بندہ اور اچھا تحفہ پیش کرے یہ جی زیادہ بہتر ہے یہ لڑائی کی بات کرنی ہی کرنی ہے کیوں اللہ کے کی سوا ہو نہیں وہ اکٹھا کرے گا قیامت کے درمی جس میں شکنی امن سرفر اللہ حنیسہ اور کون زیادہ سچا اللہ سے بات میں اب دو حکم آ اپنے ملک کے اندر بھی اصلاح قائم رکھو امانت امان دو کو دو جو تمہارے مسلمان بھائی نارم اور حرم کے اندر کابروں کے مساورے میں سہ رہے ہیں تو ان کو نجات دینے کے لیے کابروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرو قریب زمانے میں خلاف ان کو کامیابی دے دے گا کچھ لوگ وہ تھے کہ جن لوگوں نے ظاہر طور پر کلمہ اسلام کا اقرار کر کے تو اپنا تبدی مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کر دیا لیکن حرکتیں کیا تھیں تھے وہ دوسری اقوام میں ٹھہرے ہوئے اور جب ان کی قومیں مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاتی نا تو یہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاتے پھر اسے کہا جاتا کہ تم کل کہتے تھے ہم مسلمان ہیں آج تم ہمارے مقابلے میں آ گئے تو کہتے ہیں فراضی جو آئی ہے ہماری تو ہم فراضی سے الگ ہو نہیں ہو سکتے اب ان کے بارے میں مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا کوئی مسلمان کہیں کہ انہوں نے کافڑوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف حملہ کر کے اپنے کفر کا اظہار کر دیا ہے ان سے لڑائی کرنی چاہیے کوئی کہتا ہے جب انہوں نے کل ہمیں کہا تھا کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور کیا ہو گیا تم کو ان مناسب کے بارے میں دور جماتے ہو گئے اندر نے ان کو الٹایا ہے اس پر جو انہیں کمایا کیا تم چاہتے ہو کہ نئے دوست کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہر بھی پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ یہ ہاشی مر میں نے سیکھا ہے کوفی ادھر اخبار سے نقل کرتے ہیں کہ اس عائد میں منافقین سے وہ لوگ براد ہیں جنہوں نے گوزاحی طور پر گرما اسلام کا کہہ دیا تھا لیکن ان کا کفاڑ سے باقاعدہ تعلق تھا حقیٰ کہ مومن کے خلاف لڑائی میں بھی کفاڑ کا ساتھ دیتے تھے تو ان کے متعلق آ عام تفسیر سے بیان کروائے تو کئی سارے لوگ ایسے تھے جن کی مرضی تھی ہم مسلمانوں سے بچے رہے لیکن اس کے باوجود کافروں کے ساتھ حقاقی لڑائی میں بھی کافروں کا ساتھ دیتے تھے پوری پوری ان کے ساتھ کامنا کرتے تھے ان منافع کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کل کلمہ اسلام کا پڑھ گئے ہمیں کوئی چھوڑ دیں یہ بات ٹھیک وقت نہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ ظاہر کلمہ اسلام کا پڑا ہے حقیقت ہے یہ لوگ مسلمانوں کے بعد مقابلہ بھی کرتے ہیں ہے کہ تم بھی کافی مدد جیسے وہ کافر ہے اور تم سارے میں لا کر تو نہ بڑھاؤ میں سے کسی کو دھو باقی وہ اگر یہ اکر کرے کہ ہم کافروں کے علاقے میں جو رہتے ہیں برادری کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو نہ رہے کافروں کے علاقے میں ہجرت کا کر یہ آ جائے گا نہ گرانے پکے ایمان والے ہیں نا تو کافروں کا علاقہ بھی چھوڑ دیں اگر کل ان کو مقابلے میں آنے کے لیے مجبوری ہے تو وہ علاقہ چھوڑ دیں تاکہ مجبوری کی وجہ ختم ہو جائے اور اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو کو مارو ان کو جہاں پاؤ کیونکہ یہ کابروں کا ساتھ دینے والے منافق اور تمہارے مقابلے میں لڑائی کرنے والے تم نے بھی ان کو مارنا ہے جہاں پاؤ مارو اور نہ بڑھاؤ ان میں سے کسی کو دھو اور نہ کوئی اپنے ساتھ پابند کرنے والا ہاں بتا یہ لوگ اگر چلے جائیں ایک ایسی قوم کے پاس کہ تمہارا اور ان کا کوئی معاہدہ ہے ایک سوچ یہ ہے ایک دفعہ مقابلے کے لیے آ گئے ہم نے کہا دیا کہ مارو ان کو انہوں نے پھر اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی ایسی قوم کے پاس جا رہے جن کا تمہارا کیا ہے معاہدہ ہے تو جب انہوں نے ان کی پناہ حاصل کر لی اور تم نے ان سے معاہدہ کیے ہوئے لڑائی نہ کرنے کا تو یہ جب ان کی پناہ میں چلے گئے پر ان کے ساتھ لڑائی نہ ہوگی یا آ جائے تمہارے پاس ہو اور آ کر یہ کہیں کہ سینے ان کے رکے ہوئے ہیں اس سے کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑیں وہ یہ وعدہ کریں کہ ایک دفعہ ہم سے بنتی ہوئی ہم تمہارے مقابلے میں کابل کے ساتھ آ گئے آئندہ کے لیے ہم اپنی قوم سے بھی نہیں لڑ سکتے تمہارے ساتھ بھی نہیں لڑائی کریں گے اگر یہ آگے گراہ کر لیں تو اور اگر دس آپ ان کو مست کرتا تم پر پھر وہ تم سے لڑتے باقی اگر آپ نے یہ خیال کرے کہ یہ تو کتاب سے الگ الگ رہنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں نہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں تو یہ پھر ہمارے ساتھ مل کر کافل کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں تو میں کوئی باقی آدمی کمزور ہوتے ہیں نہیں لڑائی کر سکتے اگر اللہ چاہتا ہوں ان کو مسلم کا درد ان پر وہ لڑتے تو پھر تم یہ چاہتے کہ یہ نہ لڑے ہمارے ساتھ تاکہ کافروں کی تعداد زیادہ نہ بڑھے تو اب انہوں نے عدالتی اختیار کر لی جب انہوں نے اختیار کر لی ہے تو پھر تم ان سے نہ لڑو اگر وہ باقی تم سے کنارا کرتے ہیں اور تم سے نہیں لڑتے اور تمہاری تفصیلات کا پیغام بھیجتے ہیں تو نہیں کیا نظر کوئی انسان ہم قریب پاؤ گے کچھ اوروں کو یہ تیسرا بڑی گائے چاہتے ہیں کہ ان سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے لیکن جب کبھی وہ لٹوایا جاتا ہے کسی فکرے کے تو ارک صوفیہ وہ فکرے میں ارک ڈائیں اللہ کون کے اوپر کار ہے شرک ان کو ہے جائے شرک کرو تو وہ شرک کی طرف چلے جائیں بس اگر وہ تم سے کنارہ نہیں کرتے تو بھی سلو کا پیغام نہیں دیتے اپنے ہاتھ ان سے روکتے نہیں ایسے لوگوں کو پکڑو اور مارو جہاں پاؤ اور وہ لوگ کیا ہم نے تم کے مارنی ہو کے اوپر کھلا وہ گمار میں نا بن یہ چوتھ حکم لڑائی کرنی ہے بعض بات اور لڑائی میں کوئی مسلمان غلطی سے قطر ہو جاتا ہے تو بندہ وہ کام کرے کیوں کہ جس کام میں غلطی سے مسلمان قدر ہو جائے تو میں ان باتوں کا خیال رکھ دیا وہ جاتا ہے لڑائی میں بعض اوقات بھرتی جان بوجھ کر اگر کسی مسلمان کو مارو گے تو سزاد بندہ اگر غلطی سے مسلمان قدر ہو جائے تو تفارت دے لو اور بیت دے دو سے کام کیا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا تو یہ اعراز کر لو لڑائی سے کہ بھائی لڑائی میں گئے تھے تو بندہ مسلمان مارا گیا اعراز لڑائی سے نہیں کرنا نئی بی کسی مومن کے لیے کہ قدر کرے کسی مومن کو مگر کیوں بول سکتی ہے جان بوجھ کر قدر کرنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے اور کسی مسلمان کو قدر بیٹھے ٹوپ سے تو پھر دو کام کرنے ہیں کفارہ دینا ہے کسی مومن غلام کو آزاد کرنا ہے تاکہ غلطی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور نیت تیری ہے اس کے آگے جن کا بندہ تمہارے ہاتھ سے کبر ہو گیا تو یہ دو کام کفارہ بھی اور نیت بھی دیکھیں وہ اگر معاف کرتے وہ کہیں کہ ہم دیت نہیں دیتے تمہارے سلوتی ہوئی ہے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مسلمان جو قتل ہوا وہ ایسی قوم کا ہے جس قوم کی تمہارا ساتھ دشمنی ہے وہ خود مومن ہے لیکن باقی مرادی اس کی کیا ہے تمہاری دشمن تو یہاں کفارہ کفارت دہلو گے دیت بولی صرف پھر مومن غلام کو آزاد کر رہا ہے اور اگر وہ اس کی برادری مسلمان بھی نہیں اور تمہارے مقابل بھی نہیں تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ نہ ہم تم کو چھیڑیں گے نہ تم ہم کو چھیڑنا تو وہ ایسی قوم کا ہو کہ تمہارا ان کا معاہدہ ہے وہاں بھی دو کام کرنے ہیں اس کے آر کو اس مقبول کے بروسات و دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا ہے اور غلام مومن آزاد کرنا ہے اس جگہ قید ہے غلام مومن کی زہار کے کفارے میں قسم کے کفارے میں مومن کی قید نہیں آئی انفیوں کے نزدیک قسم کے کفارے میں زہار کی کفارے میں کوئی غلام آزاد کر دیے ہیں کا مومن ہو یا قابل ہو وہ کفارہ بن جاتا ہے قطر خطا میں پرانی وزیر میں قید آ گئی ہے مومن غلام کو آزاد کرنے کی لہذا مومن غلام کو آزاد کرنے سے کفار آداب ہوگا کافر غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ آداب نہ ہوگا پھر جو کوئی آدمی غلام نہیں پاتا تو دو مہینے لگاتار رولے ہے گنا بخش مت سے اور حیرا جاننے والا حکمت والا کومیا مقام یہ بہت قدر خطا کی بات اور جو قدر کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر اس کی ذا ہے جہنم ہمیشہ رہے گا اس جھرنم میں اور غزل کیا تھا اس پر اور لمب کی اس پر اور تیار کیا اس کے لیے بڑا آزاد جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جاننا حضرت عبداللہ بندہ میرے باس اللہ تعالیٰ علومات صحابہ کرام میں ایک واحد شخصیت ہے جن کا ذہن یہ تھا کہ قتل مومن بھی معاف نہیں ہوتا یہ نہیں بغیر توبہ کے توبہ کے سب تو بھی معاف ہو جاتا ہے تو قتل مومن کی سزا بھی اب نہیں جاننا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فتویٰ دیا کرتے تھے لیکن باقی صحابہ کہتے تھے کہ شرکت باقی اندر معافی کرتے بغیر توبہ کے قتل مومن کے اندر پھر معافی والی بات بن سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دیں اب قرآن مزید کی جو آئے ہے اس میں دشکار پیدا ہو گیا قرآن میں تو کہہ دیا ہے کہ مومن مین کو جان کو قدر کرے تو زا جنم ہے تو پھر اس کا حد کئی لوگوں نے حل کیے ایک حد جو کہ مجھے پسند ہے وہ میں نے نکلیا دیا یہ بس بعض اوقات ایک عمر واحد کی ایک جزا یا سزا کا ذکر ہے اس وقت تو وہ جو اس عمر واحد کے ساتھ باقی چیزیں ہیں نا ان کا خیال نہیں کیا جاتا اس ایک چیز کی تو یہی سزا ہے باقی چیزیں جب ساتھ پلائی جائیں تو باقی چیزوں کو ساتھ بنانے سے جو تقسیم ہو اس کا ذکر نہیں مثال اس کی یہ ہے کہ سنکھیاں کھانے سے بندہ برتا ہے لیکن کئی دواؤں کے اندر حکیم لوگ سنکھیاں ڈال دیتے ہیں لیکن وہ دوائیں جو باقی ہوتی ہیں وہ, وہ جو سنکھیا ہے اس کے اثر کو ختم کر دیتی ہے اور وہ جو اس کے اندر ہے گرمی خشکی چوتھے درجے پر وہ چوتھے درجے کی گرمی خشکی باقی دواؤں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ سنکھیا جو اس دوا کے اندر ہے اس سے بندہ برتاب نہیں تو یہاں بھی سب سے قتل وومن اس کی زدادہ تو یہی ہے کہ بندہ مرحب ہمیشہ جانور ہو لیکن باقی چیزیں جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے کہ یہ قتل کرنے والا ایمان والا بھی ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے ان وجوہ سے اس کی زدا اندر تقسیم ہو جائے تو یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے یار یہ حل عمدہ یہ اب پانچواں حکم ہوگا اے ایمان والو جب تم صبر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کیا کرو اور نہ کہا کرو اس کو جو تم کو سلام کہے کہ تم مومن نہیں چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان اللہ کے ہاں تو بڑی غریب ہے اسی طرح تم بھی ہوتے تھے اس سے پہلے اللہ نے تم پر احسان کیا تو تحقیق کیا کرو بے شک اللہ طرح صبر رکھتا ہے تم کرتے ہو باپ کیس طرح پیش آیا کہ مسلمانوں کی قوم ایک ایسے علاقے میں گئی جس علاقے کے لوگ کافر تھے اور انہوں نے ان سے لڑائی کرنی تھی ایک بندہ اسی علاقے کا اسی قوم کا جس قوم سے بھی لڑائی کرنی تھی کافر ہونے کی وجہ سے وہ بندہ ان کے سامنے آیا اس کے پاس بکریاں تھیں اور اسلام اور رحم ان نے یہ سمجھا کہ یہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اسلام رحم حالت اسے اسلام علیکم کہا تھا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تمہارا مومنا بھائی ہوں انہوں نے اس کو قتل کر دیا بکری اور اس کی لے گئے پھر میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو السلام علیکم کہے تو بندہ یہ سمجھے کہ یہ مومن نہیں اور یہ اپنا مال بچانا چاہتا ہے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تم نے دنیا کی زندگی کا سامان تھا اللہ اور غریب تم کو دے دے گا یہ چند بکریاں جانے کے لیے تم نے ایک مومن آدمی کو کیوں قتل کر دیا دیکھو نا آج تو تمہاری ایک جمعیت ہے اور اس جمعیت کی وجہ سے ہر ایک تم میں سے اپنے ایمان اسلام کا کھلے بندو اظہار کر رہا ہے کوئی وقت ایسا بھی تو تھا تمہارے اپنے اوپر جبکہ تمہاری یہ جمعیت نہ تھی اور تم کو اپنے ایمان کو کھل کر سامنے ڈالنا مشکل ہوتا تھا مکے میں کئی سارے لوگ تھے خفیہ وہ اپنے اسلام کے اوپر عمل کر لیتے سامنے اپنے اسلام کی بات نہ کرتے تاکہ کافروں کے سلدار کی سال میں ہم نہ آ جائیں تو میں تمہارا مجھے ہاتھ ڈال ایک وقت میں تو بھی اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھے تھے تو آج اگر کوئی آدمی کسی دوسرے علاقے میں ہے تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا اس سے پہلے سے اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تو کیا ہو گیا تاکیب کرو اور تاکیب سے پتہ چلے جس کا قابل ہو اس کو بے شک مارو پتہ چلے کہ مسلمان ہے اس کو نہ مارو بے شک اللہ ذرا خبر تصویر تم کرتے ہو لا مدیر اچھا پھر لڑائی پہ جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لڑائی پہ جانے سے ایک غلطی ہوئی ایک مومنٹ کو قتل کیا لڑائی پہ جانے سے بعض اور بعد اچانک تیر ڈگ جاتا ہے ایک مسلمان کو تیر مارا جاتا ہے کافر کو ڈگ جاتا ہے مسلمان کو کفارہ دینا پڑ جاتا ہے تو بندہ لڑائی پر جائے نہ تاکہ یہ غلطی ہو نہ غلطی بے شک ہو جائے لڑائی بارے سے ڈر کا اچھا ہے اور جو لڑائی پہ نہیں گیا اگر جو اس سے غلطی نہیں ہوئی درجہ اس کا کیا ہے کم ہے تو لہذا اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے لڑائی پر جانا صحیح نئی برادر بیٹھ جانے والے وومین جن کو کوئی تکلیف نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاز کرنے والے اپنے مال اور اپنی جان سے فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاز کرتے ہیں ان پر جو بیٹھے رہتے ہیں فضیلت بھی ہے درجے میں اور دونوں فریق سے اللہ کا پیدا ہے اچھائی کا اور حضیرت دی اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے عدد کی کئی دردیں ہیں اللہ کے سب سے بخش ہے مہربانی ہے اور ہے اللہ تعالیٰ بخشرے والا مہربان کہتے ہیں جب یہ آیت نازر ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاطب کو بلایا کہ میرے پاس میں میرے پر ایک آیت آئی ہے آکن لکھ دیش کو اس حفاقت میں امبر خلاص اللہ وسلم کی ران ایک صحابی کی ران پر تھی حضرت عبداللہ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے اور جب آپ نے یہ آج لگوائی تو آیت لوں تھی لا یہ تبر تھا میں وہ ملنا غر ملا غیر اور نر کا لفظ نہ تھا پہلے تو حضرت عبداللہ نے اصلی کی, کی یاد سنگا دن تو میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں سے دو دو ہاتھ کروں لیکن میری آنکھوں سے مجھے دکھائی نہیں دیتا میں تو میدانی جنگل تک جا نہیں سکتا میں تو مجبوری کی وجہ سے نہیں جاتا دل تو جاتا ہے تو پھر دوبارہ ہی ہے فرمایا کہ جس جی آدمی میں ہے وہ نہیں جاتا وہ درجہ اونچا پا دیتا ہے اگر اس کے دل میں واقعی کتاب کی کیا ہے سڑا ہوتا ہے جس آدمی کے پاس گزر نہیں پھر وہ کتاب میں نہیں جاتا اس کا درجہ کیا ہوتا ہے کم اور کتاب پر جانے والے کا درجہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ویسے نرائی پہ نہ جانے والے ان کے ساتھ بھی اللہ کا وائدہ بھائی کا ہے نفس سے اگر مل جائے گا اس کو جنت اس کو مل جائے گی لیکن لڑائی پہ جانے والے ان کے درجے بدارے بڑے اونچے کیے اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ان نے دو خاص ملایا تھا مسلمانوں کو کہا کہ آؤ کئی تمہارے مسلمان بھائی بکے کے اندر کافروں کے ظلم سہ رہے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے اوپر پورا پورا عمل نہیں کر سکتے ان کو آزاد کروانے کے لیے چھڑوانے کے لیے او لڑائی کرو یہ تو حکم ہو گیا مسلمانوں کو ادھر جو وہ بیٹھے ہیں ان کو تم بھی تو کچھ خیال کرو جو تم میں سے یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے اور جائے وہاں جہاں وہ اپنے ایمان کا پورے بندے سے ہار کر سکتا ہے اور اگر تم بیٹھے رہو جہاں اور کرو کہر والے کام اور یہ ادھر تک پیش کرو کہ یعنی ہم کافروں کے علاقے میں تھے تم مجبور تھے دوبارہ یہ ادھر قبول نہ ہوگا جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ جن کی جان قبض ہو رہی ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں فیما ما تم تم کس حال میں تھے کالو گنہ بھی نس وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے ہم اپنے علاقے میں ٹھہر کر دین اسلام کے حکام پر عمل نہیں کر سکتے اور اس سے کہتے ہیں کہ نقصی اللہ کی زمین کو چاہتا کہ پھر تم اللہ کی زمین میں حص کر کے چلے جاتے ایسے لوگ جو کہ کاخروں کے اوہر کی وجہ سے اپنے آپ کو بنا بجر محمود سمجھ کر کافروں کا ساتھ دے ان کا ٹھکانا جنم اور بری ہے جب داری گی ہاں کچھ لوگ نقص العمر میں مستقب ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو کہ نفس عمر میں مستحف نہیں اوت ہے طاقت ہے بھاگ سکتے ہیں جا سکتے ہیں ان کو تو معاف نہیں کرتے لیکن جو نفس عمر میں مستحف ہے مرد ہیں یا عورتیں یا بچے کوئی ہیدہ نہیں پاتے اور ان کو راستہ بھی نہیں آتا کسی مسلمان ملک میں جانے کا تو وہ لوگ امید ہے کہ نہ ان کو معاف کرے اور ہے ادا بخشنے والا مہربان اور علاقے میں جاؤ جہاں اسلامی آکام پر عمل کر سکتے ہو تو ملک چھوڑے گے تو پھر وہاں رہیں گے کہاں کھانا کہاں سے ملے گا تو جو آدمی اللہ کی لا میں وطن چھوڑے پائے گا زمین میں بہت ساری جگہ اور کوشائش یہ نہیں کہ جگہ بھی مل جائے گی ٹھہرنے کی اور غسل بھی مل جائے گی کھانے پینے کے لیے اور جو آدمی نکلے اپنے گھر سے تو فرض کر اس کو جگہ نہیں ملی یا کسی ایسے علاقے میں جہاں مسلمان ایسے نہیں پہنچ سکا راستے میں موت آ گئی تو جو آدمی گھر سے نکلے اللہ اور اللہ کے کی طرف ویزن کرنے کے لیے پھر اس کو موت آ جائے اس کا سواب ثابت ہو گیا اندر پر اور ہے اللہ مشرق والا مہربان وحدات ساتواں حکم جب آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو نماز پڑھنا بڑے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے جب آدمی اپنے گھر میں نہیں ہوتا تو اس طریقے سے بعد و بات نماز نہیں پڑھی جا سکتی پھر ایسا موقع جب, جب دشمن سامنے ہو تو جماعتوں تو ساتھ نماز تو پڑھ لیا ہے تو ایسے مواقع پر پھر کیا کرنا چاہیے فرمایا جب تم سفر کے ہو زمین میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر تم کو ڈر ہو کہ تم مقاصر فضے میں ڈالیں گے حقیق کا پھر ہے تمہاری پورے دشمن اس آیت میں جس قصر کا ذکر ہے وہ قصر کون سی ہے اس میں علماء کے دو قول ہیں ایک اور یہ ہے کہ یہ جو قصر مشہور ہے یعنی کہ چار رگت کی بجائے دو رگت ایک کی تین رہتی ہے دو کی دو رہتی ہے چار رگت والی رماعت اس میں کسر ہو جاتا ہے چار کی بجائے کیا ہو جاتی ہے دو ہو جاتی ہے تو یہ جو کثر مشہور ہے کثر کمبیت کی یہ کثرت بات ہے اس پر شکار ہو گیا کہ اگر یہ کثر کمبیت والی ہے تو سفر کے اندر کثر کی اجازت تو یہاں تو قرآن ملا ہوئے ڈر ہو کافی فطرے میں ڈالے تو کثر کرو اب جب امن ہو پھر بھی صبر میں کثر تو ہے تو پھر یہاں جو قید ہے وہ قید قیدی پی جاتی جب امن کا صبر ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی مینا آیت کا لے کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا حضرت امر سے کسی بندہ نے پوچھی یہ بات انہوں نے کہا پورے آج پوچھی ہے میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے پہلے پوچھی تھی نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ سادا کا تم تصدق کردہ ہو کہ وقت بلو سادا کا کروں اور نبی ہو پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ ایک معافی ہے صدقہ ہے جب اندر نے ایک معافی دی ہے صدقہ کیا ہے اس تو اللہ کرو سدقی بھی کہتے ہیں کہ لفظ آ صدقے کا حالانکہ کوئی چیز پکڑائی گئی مسلمانوں کے ہاتھ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کا ماس ہے وہ دور رکتے مکمل ختم ہو گئی ہیں تو ایک آدمی سفر میں چار رکتے پڑھ ہی نہیں چلتا اگر یہ چار باتیں پڑھ سکتا ہو تیزی بھی نہ ہو جلدی بھی نہ ہو پڑے تو روز نہ صحیح کیونکہ یہ سلبہ ہے اور یہاں سامنے بھی کوئی چیز ہے نہیں جو مسلمان کے ہاتھ میں آئی ہے تو مراد یہ ہے کہ دور رکھاتے مکمل خدا نے کیا کر دیے ساکت کر دیے لیکن کچھ لوگوں نے کسر کا یہاں ایک اور معنی کیا ہے اور یہ معنی پہلے بھی بھرپور ہے حضرت شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ قصر سے مراد کثرے کا نہیں بلکہ کثرے کا مراد ہے یہ ہر نماز کے اندر آئے دو رگت والی نماز کے اندر تین رگت والی نماز کے اندر چار رگت والی نماز کے اندر کثرے کی احبیت یہ ہے کہ صبح کی نماز میں عام طور پر لمبی کی رات ہوتی ہے دیوالیں مفسل پڑی جاتی ہے دشمن کا ڈر ہے لمبی کی رات نہ ہو چھوٹی کی رات ہو جائے زور اثر اور اشاع زور میں دونوں پہ ہو رہے ہیں دیوار کا اور اوساد کا بھی اصل اور اشاع میں اوساد میں مفسر پڑی جاتی ہے چلو اور سادے مفسل کی بجائے سارے مفسل پڑھ لو پھر وہ جو سارے مفسل ہیں اس میں وہ تین مفس والی سہولتیں بھی ہیں اور اس کے اندر اس سے چھوٹی سہولتیں تبدیلی دال کی بھی والے بھی ہے اور چھوٹی کر لو شمبت یہ پڑھ لو تو یہ کثرے کیفیت ہے تو ان لوگوں نے یہ گانا کیا کہ جب تم زمین میں سفر کر رہے تھے نماز میں کثرے کیفیت کر لو اگر تم کو ڈر ہے کہ کافر تم کو میں ڈالیں گے بے شک قابل ہیں تمہارے پورے دشمن واحض آن تب بھی ہے اور جب ت ان میں پھر تو نماز ان کے لیے قائم کرے تو ان کی ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے احتیاط نبھا دیں پھر جب وہ سجا کریں تو ہو جائے تم سے پیچھے اور تیے کہ آ جائے دوسری جماعت انہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں تیرے ساتھ اور وہ اپنا بچاؤ بھی ساتھ لیں اور اپنے احتیاط بھی ساتھ لیں آتے ہیں قابل کہ تم مغافر ہو جاؤ اپنے پیاروں سے اور اپنے سامان سے بس جگ مالی تم پر حملہ کر دیں اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر تم کو تکلیف ہے بارش کی یا تم بیمار ہو کہ اپنے پیار بخار کو ویسے اپنا بتاؤ اختیار کیے رکھا کرو بے شک اللہ نے قابل کریے زدت کا دخ تیار کیا ہے تو یہ وہ سلاد ہے جس کو صلاحت خوف کہا جاتا ہے نماز با جماعت ادا کرنی ہے پوری نماز اگر امام کے پیچھے ساری قوم پڑے تو اچانک دشمن کی حملہ کرنے کا ڈر ہے تو پھر وہاں کیا جائے تو یہ صلاح خوف کے مختلف طریقے حادیث کے اندر آئے ہیں پرانی مزید کی یہ آیت کسی ایک طریقے میں نقص نہیں ہے بھی جو اس آیت سے مراد لیتے ہیں وہ مراد میں ذکر کر سکتا ہوں دوسری مراد بھی اسی آیت سے بن سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک پیسہ امام کے ساتھ ہو جائے سنجے تن امام کے ساتھ رہے ایک رگت انہوں نے امام کے ساتھ پڑھ لی دوسری رکت دوسرا تحفہ آ کر امام کے ساتھ پڑھ لے امام کی دو رکتیں پوری ہو گئی ہر ایک تحفے کی ایک ایک رکت ہو گئی اس کے بعد پھر پہلا تحفہ پہلے آ کر رقت پڑھے دوسرا بعد میں یہ مزدور کے اندر مزدور ہے یا یہ دوسرا تحفہ یہاں ہی اپنی پوری رکاوٹ کر لے اور پہلا تحفہ بعد میں پڑھ لے یہ کلو کے اندر مزدور ہے تو یہ دونوں کو اور اس پر عمل کریں. جگہ ایک لفظ آیا ہے جب تو ان میں ہو اور نماز قائم کرے اس لفظ سے کاضی اب یوسف خان راہب اس بات پر استعمال کیا کہ یہ صلاحت خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی مشروب کیونکہ ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے عام لوگ آپس میں برابری ہوتے ہیں چلو دو جماعتیں کرا لی جائے گی ایک جماعت پہلے ہو جائے گی دوسری جماعت کیا ہو جائے گی پیچھے دیکھیں یہ تازی میسم اور ان کے ساتھ کھیتمان قریباً چند افراد ہیں جو اس بات کے کی کیا ہیں کائل ہیں عام طور پر جمہور اس بات کے کائل ہیں کہ جماعت اب بھی ایک ہی ہونی چاہیے جماعتیں دو ہونی ٹھیک ہو نہیں جب جماعت ایک ہونی ہے ہر بندے کی خواہش ہے جماعت با جماعت ادا کرنے کی تو چلو ایک ایک امام کے ساتھ پڑھ لیں گے ورنہ اگر یہ گنجائش ہو کئی جماعتوں کی جیسے کہ آج لوگوں نے پیدا کر دیا تو سارے علماء، سارے جمہور یہ فیصلہ کرتے تھے کہ جماعتیں کیا ہو جائیں دو ہو جائے یا تین ہو جائے لیکن یہ فیصلہ اکثریت علبات کی نہیں کرتی کہتے ہیں کافلوں کی مرضی ہے کہ تم اپنے سیاحوں سے کافر ہو اور اپنے سامان حرب سے یک بار بھی حملہ کریں اگر بارش ہو یا بیمار ہو تو پھر یا بتا سکتے ہو ویسے عام حالات میں اپنا بچاؤ بڑے ساتھ رکھو بے شک اللہ نے قابلوں کے لیے عزت کا داف دیا کیا ہے پہلے ساتھ اب ہے پھر جب تم نماز پوری کر لو تو یاد قریب کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں کے بعد بیٹھے پھر کسی وقت تم کو زمینار ہو جائے تو صحیح کرو نماز کو بے شک نماز ہے ایمان والوں پر ایک ایسا حکم جس کے لیے اوقات متعین رہے تو نماز میں اوقات کی پابندی بھی ہونی چاہیے اور قوم کا تعاقب کرنے میں پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ نماز کے درمیان میں بات آ گئی تو پھر نماز تو پڑنی ہے جنگ میں بھی جا کے پڑھ لی ہے لوگوں کا قوم کا پیچھا کرو سستی نہ دکھاؤ اگر تم کو کتاب کے اندر تقریب آتی ہے تم کو بھی آتی ہے جیسے تم کو تقریب آتی ہے لیکن تم اندر جی اس چیز کی امید کرتے ہو جس کی وہ امید نہیں کرتے تمہارے افراد جو شہید ہو جائیں بڑا اضر پاتے ہیں بڑا شواب پاتے ہیں صرف زخم بھی آ جائے نا تو وہ زخم بھی بہت بڑے ادر تک کیا بنتا ہے تو تم کو اس چیز کی امید ہے ان کو نہیں وقان حکیمہ اور ہے وادا وادا اللہ طرح جاننے والا حکمت والا جیسمندہ رحیم اندازہ وسلہ ان مل کا نورن و لا پا دن ارد سم اندلا لائے نر وا نیما یس تخر نندا سرا یس سپور نندا تورم آدا یمن کور وقال مرون محمد یہ تھوڑا سا ذکر ہو چکا ہے کاما بن عبیرک ایک شخص تھا جس نے کلمہ اسلام کا مزاحل اقرار کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے باغ اور قبائل ایسے بھی تھے جنہوں نے سمجھا کہ اکثریت چونکہ مسلمان ہو گئی ہے تو ہم نے بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے انہوں نے کلمہ اسلام کا اقرار کر لیا تھا لیکن ان کی طبیعت کوئی بدم نہیں تھی ان کو منافق کرتے تھے تو یہ کامہ بن عبیرک اور اس کی پارٹی کے چند افراد یہ دفاع والے لوگ سے تو کم ابھی نویر کیونکہ صحیح معنی میں مسلمان تھا ہی کوئی نہ تو اس نے ایک دفعہ چوری کی لیکن جب اسے چوری کی اسلحہ چرایا زرا چرائی اور وہ اسلحہ یا زرا چرایا وہ پڑے تھے آٹے میں تو پھر وہ دیکھا کہ آٹا گرتا ہوا پیچھے نشان چھوڑ گیا ہے تو یہ وہ وہی کے گھر میں اپنی وہ چینے جا کر رکھ صبح ہوئی ان کو پتا چلا چوری ہو گئی ہے پھر جس کو نشان دیکھا تو نشان پہلے تو کام بن ابیرک کے گھر تک گیا اسے کام کو نشان تو آگے بھی جاتا ہے تو مجھے کیوں کہ گزرنے کا سمجھ دو تو وہ یہودی جس کے پاس وہ سامان رکھ کر گیا تھا وہاں تک بھی نشان چلا گیا اور وہاں سے سامان بھی برامد ہو گیا اب کام بن ابیر کہہ لگا کہ سابت ہوگئی چوری اس کے گھر سے لیا یہ چور ہے یہودی کہے کہ میرے پاس یہ رات کو آیا تھا اور کہا تھا میری امانتا ہے تو یہ تو اپنے گھر میں رکھ لے تو میں تو اس کی مانت سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا اگر چوری ہوئی ہے قصور ہوا ہے تو یہ تو کام ابھی ابیرک کا ہے میرا تو قصور ہے کوئی نہیں کام ابھی عبیرک اس کی جو قوم کی افراد تھی تن دیکھ انہوں نے بھی یہ مشورہ کیا کہ چلو ہم اپنے قامہ کو بری کروائیں اور یہ کہیں کہ یہ یہودی چور ہے اور قسمیں کھانے کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا ہے جھوٹی قسمیں کھانے پر ان کو پتا تھا کہ ہمارا بندہ چور ہے نبی علیہ السلام سلام نے بھی بظاہر یہ خیال کر دیا کہ جب یہ سامان نکلا یہودی کے گھر سے تو اگر یہودی کو ہی سزا ملنی چاہیے اور کم ابھی روپیے یہ قصبے میں کھاتا ہے اس کی براضی بھی قسمیں میں کھاتی ہے تو ہم اس کو مجرم کیسے کرار دیں تو اللہ تعالی نے آپ کو بچا لیا اگر ظاہری حالات کو دیکھ کر اس یہودی کو چور سمجھ کر اس کا ہاتھ پھٹ جاتا تو عام طور پر گناہ گاہ جسے گناہ کیا ہوتا ہے اس کا گناہ کسی وقت ثابت ہو ہی جاتا ہے ظاہر ہو ہی جاتا ہے تو پھر کب جس کو ثابت ہوتا ہے جیسے چول کون سا کاما تو پھر پیغمبر کی ذات پر الزام آ جاتا جب خود ایک بے گناہ کو نے سلا دے دی, دی ہے جو گناگار تھا وہ چونکہ ان کا گرما پڑتا تھا اور ان کی جماعت کا آدمی تھا اس ان کو چھوڑ دیا اور دوسرا چونکہ گرما نہیں پڑتا تھا مجرم بھی کوئی نہیں تھا گناہ بھی کوئی نہیں تھا اس کو سلا دے تو نبی اصلاثر پر بڑا حرف آ جاتا آج اگر کسی قابل سے کوئی فیصلہ غلط ہو جائے طرو ہو جاتا ہے اگر انسان ہے لیکن حس محمد ابو الصبات الرسلم کی ذات پر ایسا حرف بات ہے یہ بات اللہ کو پسند نہ تھی اس واسطے خدا بندی نے ساری حقیقت واضح کر دی تو فرمایا اتنا ہم بندہ لے کر کتابیں رہا ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب ہار ہونے اس کتاب کی مطلب ہے سچی باتوں کے ساتھ یہ کتاب کیوں اتاری لیتا حکمہ بین اللہ سے تاکہ تو فیصلہ کیا کرے لوگوں کے درمیان ان قوانین کے مطابق جو قوانین تجھے خدا نے بتائے ہیں اس کتاب میں تو یہ جو قوانین ہیں اس کتاب کے اندر بیان کیے ہوئے ان قوانین کو سامنے رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور نہ ہو بیان کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے یہ قائم ہیں کاما مینو بحر اور اس کے ساتھی اور آپ ان کی طرف سے ان کی حمایت میں کرنا نہ کہو وقت آپ کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ کام بڑی ہے یہودی ہودی چور ہے خودی کو ملنی چاہیے تھی یہ آپ نے ذرا جلد بازی کے اندر یہ فیصلہ بنا دیا تھا اللہ سے معافی مانگو ویسے اللہ نے بعد میں جلدی بتا دیا اور اللہ سے معافی مانگو زیادہ تاخیر کر کے تو فیصلہ انسان کو کرنا چاہیے بے شک اللہ طرح بخشے والا مہربان اور نہ جھگڑا قانون کی طرف سے جو اپنے جی کے ساتھ خیال کر رہے ہیں بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو خیال کرنے والا ہے وہ ناراض یس کا پورا چھپ سکتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے لوگوں سے جو بندہ اپنے آپ کو چھپا رہے جتنا چاہے چھپا رہے اللہ تو ہر بات کو جانتا ہے اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ رات کو مشورہ کر رہے تھے اس بات کا جو بات اللہ پسند نہیں کرتا یہ ساری برادری رات کو بیٹھی تھی اور یہ کہا تھا کہ صبح جا کر ہم کاما کی حمایت کریں گے تو یہ جب مشورہ کر رہے تھے ایک بات کا جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ ان کے پاس موجود تھا اور ہے اللہ گھیرنے والا جو وہ کرتے ہیں تم وہ لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے یا کون ہوگا ان کا ذمہ دار تو ہمیں یا من سول اور جو آدمی گناہ کرے جیسے چوری کی مانے یا اپنے آپ کا ظلم کرے جھوٹی گواہی دینے کے لیے امادہ ہو جائے تو یہ ایک کا قصور ہے اور دوسرا دوسرے کا قصور ہے ایک نے چوری کی ہے اور دوسرا اس کی اہم تعین کے لیے اس کو بچانے کے لیے تیار ہے پھر اللہ سے معافی مانگ رہے چلو چور کو بھی اجازت ہے معافی مانگ لے جھوٹی گواہی دینے والے کو بھی اجازت ہے معافی مانگ لے پھر پائے دلہ کو بچنے والا مہربان و مئی یکش سے مسلم اور جو آدمی کوئی گناہ کرے اس کے گناہ کا وبا اسی پر ہوتا ہے اور ہے لطرا جانے والا حکمت والا ومائی یکشی اور جو کرے کوئی گناہ جیسے کہ چوری ہوئی یا کوئی اور غلطی جیسے کہ یہاں یعنی جھوٹی گوائی دینے کے لیے تیار ہو گئے یا دے دی پھر وہ الزام لگایا اس گناہ کا کسی بری پر اس آدمی نے اٹھایا بوتان اور کھلا گنا و لولہ فضل اللہ علیہ کا برحمت ہوں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان پر اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو پر جزا کی ماضی. انہوں نے تجھے رائے حق سے بہ کا دینا تھا سمجھے رہا؟ انہوں نے گمرہ کر دینا تھا بہکا دینا تھا ارادہ کر بیٹھتی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ تجھے بہکا دے تو یہ نحمد پارس ہو تو جو انتظام معذوب ہے یہ اس کی اکتھا ہے انہوں نے تجھے بہکا دینا تھا کیوں اس وارسے کے میں سے ایک جماعت پکا ارادہ کر بیٹھتی تھی, تھی تجھے بہکانے کا وہ مایو زندہ سلوم اور وہ نہیں بحکاس ہوتے مگر اپنے آپ کو بما یصول کا اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وان بلّہ کتابوں اور حکمت اور تجھ پر اللہ نے کتاب اتاری اور حکمت وان اللہ کم بتا دی تجھے وہ بات اس بات کو تم نہیں جانتا تھا تجھے نہیں پتا تھا کہ چور کون ہے اور آپ کے میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ ہوتی چور ہے اس کو سزا دی جائے تو اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام چور ہے اور ہے فضل اللہ کا تج پر بڑا لا خیر ابھی کثیر میں ملوا ہوں نئی بنائی ان کے بہت سارے مشوروں میں البتہ جو حکم کرے صدقے کا یا کسی نیک بھاگ کا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا تو یہ ٹھیک کام ہوتے ہیں یہ مشورے ٹھیک ہیں لیکن اگر کوئی آدمی غلط مشورے کرے جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو تو وہ غلط بات ہے اور جو آدمی یہ کام کرے صدقے کی بات کرے معروف بات کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو دے گے عجر عظیم اور جو رسول کی بخالمت کرے بعد اس کے لیے ہدایت واضح ہوئی اور مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی اور راز پیار کرے ہم اس کو وادی کریں گے اس چیز کا جس کا وہ خود وادی ہوگا اور ہم اس کو داخل کریں گے دھرم میں اور بری جگہ وہ اچھا ہے وہ پہنچنے کی اچھے ملم تک ان کا عالم کئی سارے لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ ماں عموم کے ہی ہوتا ہے تو جب ماں عموم کے ہی ہوتا ہے تو ربز آگیا ہے اللہ نے تجھے ہر وہ بات بتا دی ہر وہ بات سکھلا دی جو ہر بات کو پہلے جانتا نہ تھا تو نبی رسام پہلے ساری غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے اللہ نے پھر وہ ساری غیب کی باتیں آپ کو بتا دی جب اللہ نے ساری غیب کی باتیں آپ کو بتا دی تو پھر اللہ کے بتانے سے آپ کیا ہوگا آرم الغیب ہو گئے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ماں ہے نا یہ ہر جگہ عموم کے لیے ہو یہ مسئلہ ہے ہی کو نہیں جب یہ مسئلہ ہی کو نہیں کہ ماں ہر جگہ عموم کے لیے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں من اور ماں دو قسم کے ہیں چار قسم کے ہیں شرطیہ استفامیہ موصولہ اور موصوفہ شرطیہ اور استفامیہ جو ہیں یہ تو عموم کے لیے ہوتے ہیں اور نس ہے عموم کے لیے موصولہ اور مصوبہ کبھی عموم کے لیے اور کبھی خصوص کے لیے تو جب ماں کا عموم کے لیے ہونا نس نہیں اور یہ ماں موصولہ ہے تو پھر یہاں دونوں استعمال ہو گئے عموم کا استعمال بھی ہو گیا اور خصوص کا اعتماد بھی ہو گیا جب اعتماد دو ہیں تو پھر دیکھنا ہے کہ استعمال کون سا ٹھیک ہے اب اگر اس بات کو ممکن یہ بناؤ تو میں نے یہ بنا کہ اس آیت کے نازر ہونے کے وقت نبی علیہ السلام کو ساری باتیں پھر پتہ چل گئی اور کوئی بات آپ سے پھر مف رہی نہ رہی اللہ نے ہر وہ شہر جو آپ نہ جانتے تھے ساری باتیں بتا دی تفصیل اسکان وغیرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سورت النساء کے نازل ہونے کے بعد تقریباً اٹھائیس صورتیں اور نادر ہوئی ہیں تو جب یہ ساری باتیں پہلے بتا دی گئی تھی جی تو وہ جو بعد میں صورتیں نازل ہوئی ہیں اٹھائیس ان کی پھر ضرورت ہی کوئی نہ تھی کیونکہ ساری باتیں تو آج ہی پتہ چلنی ہیں تو جب آج ہی سارا کچھ پتہ چل گیا ہے تو اس کے بعد پھر مزید صورتیں نازل کرنا مزید احکام نازل کرنا تو احکام بھی ابھی سارے آپ آب کو پتہ نہیں چلے کئی اور صورتیں آئی ہیں جن کے اندر احکام آئے ہیں تو لہٰذا یہ ماں کے لیے بنانا ٹھیک نہیں پھر وہ صورتیں جو اس آیت کے نازر ہونے کے یا سورت کے نازر ہونے کے بعد نازر ہوئی ہیں ان میں جو صورتیں لوگوں نے لکھی ہیں ان کے اندر سورہ تحریر بھی ہے سورہ تحریر میں ابتدائی آیات جس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شہر کے متعلق مطلب یہ کہہ دیا تھا کہ شہر معائندہ کے لیے کبھی نہیں روٹی ہوگا اور شہر کو اپنے آپ پر حرام کر دیا یہ سمجھ کر یہ خیال کر کے شہد شہد کی مکھی یہ کوئی ایسی چیز کا رس ڈوس کر آئی ہوگی جس کی وجہ سے چین کے اندر مضبوط پیدا ہو گئی ہے اور سے کیا آتی نفرت تھی حالانکہ وہ آپ کی چند اسواز میں نبیر سلات سلام کو یہ بات کہہ دی حضرت زینم کے گھر زیادہ ٹھہرے نا تو ان کو یہ پسند نہ آیا کہ آپ کسی بیوی کے گھر میں زیادہ ٹھہرے تو نے یہ ایک بات بڑھا دی پھر نبی رسلام نے بھی سمجھا کہ یہ بات سچ کہہ رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت کو ان کا ایک مشورہ تھا اور نبی رسام کو معروم کیا تھا شہد سے تو اگر نبی رسم ساری باتیں جانتے تھے تو وہ جو ان کی اسواض نے مشورہ کیا تھا اس کو بھی جانتے ہوتے پھر شاید اس کے کیا بندوق پیدا ہوتی ہے یا کسی پیدا ہوتی اس بات کو بھی آپ جانتے اور اللہ تعالی کی طرف سے نہ تھا نیوا تو حل وہ اللہ کیوں حرام کرتے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو یہ واقعہ ان آیات کے ناگر ہونے کے بعد کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہر بات معلوم ہو نہیں ہوئی اسی سورت کے بعد نازر ہوئے سورت کوبا جس کے اندر یہ واضح افغان ہے من آہ مدینہ مارا نفاذ بعض سارے مدینہ ایسے بھی ہیں جو نفاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں لا نا ہم ہوم نادم ہم وہ جو منافق لوگ ہیں نفاذ پر ڈٹے ہوئے آپ ان کو نہیں جانتے ہو ہم ان کو جانتے ہیں تو سورج اور کوبا کے اندر یہ لفظ کہنا کہ آپ ان کو نہیں جانتے یہ تو واضح ہے کہ ابھی تک آپ کو ان کا پتا نہیں تھا تو اگر آندہ میں تو پہ سارا کچھ آگیا تھا تو پھر یہ لفظ کیسے آ گئے سورت المناز حکومت بھی اس کے بعد نظر ہوئی ہے عبداللہ بلبئی نے چند کرمات کہے تھے کہ عزت والے مدینہ پہنچ کر زلت والوں کو لکھا دیں گے آپ تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے زید بن نرکم کو کہا کہ شاید کسی سے غلطی ہوگی ہوئی ہوگی اور آپ نے تماز میں کیا تھا زید میں رقم کی بات پر پھر پرانی مہین کے اندر سورہ منازون نازر ہوئی اور اللہ نے زید کی بات کی تصدیق کر دی نبی علیہ السلام نے کہا کہ زید سچ کہہ رہا ہے تو اللہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے تو باہر کیا یہ سارے واقعات اس آئت کے نازر ہونے کے بعد بھی ہیں ہمارا وہ جو پہلا اتراض ہے کہ اس کے بعد جو قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی چلو واقعات کو چھوڑو ان صورتوں کے نازل ہونے کی تو کوئی نہیں بنتی کیونکہ جب سارا کچھ اب سکھا دیا گیا ہے تو بعد میں کیسے یہ باتیں آئی ہیں اس کا بعد لوگوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ماں عام ہے اور کوئی چیز اس میں تفصیل نہیں کر سکتی تو ہم ماں کو عام کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو چیزیں حادث ہیں اور قرآن میں لفظ قدیم ہے تو قرآن میں ہوا قدیم تو قرآن اس کے بعد نازر ہونا اس میں کوئی اشکال نہیں جو چیزیں حادث ہیں وہ ساری کی ساری باتیں نبی رسم کو بدلا دی گئی یہ بات لوگوں نے تعمیر کی اور جواب دیا ہماری اس پہلی بات ہے جو پہلے کہ اس کے بعد قرآن کیسے نازک ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے قرآن میں لفظی قدیم ہے لیکن جبرائیل کا نبی رسم کو پڑھ کر سنانا تو حادث ہے نا قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ تو کیا ہے قدیم ہے اور پھر دنیا بھر میں حافظ قرآن یا غیر حاضر قرآن جو رہتی دنیا تک قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کا پڑھنا تو کیا ہے حادث ہے نا تو یہ پڑھتے وہ صورتیں بھی ہیں جو کہ بعد میں کیا ہوئی ہے نادر ہوئی ہے اور نبی رسم کو سارا کچھ بتا دیا گیا ہے جب سارا کچھ بتا دیا تو وہ صورت پھر آپ کو پتا تو چل گئی چلو قدیم ہونے کے ریاض سے وہ تو ہے قدیم لیکن جبراہیم کا آنا جانا جبراہیم کا سنانا حافظوں کا پڑھنا یہ سارا کیا ہے حادث ہے تو اگر ماں میں ساری حادث چیزیں آ گئی تو یہ جو حادث ہے ان کے ذریعے سے وہ ساری سنتے کریوں کو معلوم تو پھر ہو گئی تو جب معلوم ہو ہوگی تو پھر ان کے نازر کرنے کا فائدہ کیا ہے تو دراصل بات یہ ہے کہ ایک بات آدمی اگر غلط کر بیٹھے نا تو پھر اس بات غلط کو ثابت کرنے کے لیے جو جو وہ باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں کمزور ہی ثابت ہوتی ہیں وہ ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتی سیدھی سی بات یہ ہے اس موقع پر یہ کام کا چور ہونا ہم نے آپ کو بتا دیا اگر ہم آپ کو یہ بات نہ بتاتے اور آپ یہ خودی کو دیتے صلاح تو پھر آپ پر بڑا حرف آ جاتا آپ پر بڑا ایب آ جاتا اللہ نے آپ کو وہ بات بتا دی جو آپ نہیں جانتے اور کچھ محبت سریم نے یا احکام شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ شریعت کے احکام اللہ نے آپ کو بتائی ہے اور اگر کسی نے غیر کی باتیں کہی ہے تو یہ کافی نبری یا تبور بعد چھپی باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی ہے تو بن تبزیت ڈال کر انہیں بھی واضح کر دیا کہ ساری چھٹی باتیں سے مراد ہو نہیں ہو سکتی تو یہ پہلے مفصرین کے کلام میں یہ باتیں مذکور ہیں اور حیر اللہ کا فضل تو ان پر بڑا لا خیر بھی کثیر میں نجماں ہوں یہ جو عام طور پر مشورے کرتے ہیں غلط اس میں خیر نہیں ہوتی یہ مشورے ٹھیک ہے یہ مشورے کر دیتی ہے آخری حیرت رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کی ادا کا غیر تلاش کرے اس کے تابق ہو ہم اس کو وادی کریں گے اس کا جس کا وہ وادی ہوا اور جھرنے میں داخل کریں گے کہتے ہیں کہ حضرت امام شافی صاحب رحمت اللہ ان سے کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ قرآن اور حدیث ان کا حجت ہونا تو ٹھیک ہے تم لوگ اجماع کو بھی حجت مانتے ہو تو اجماع کی حجت ہونے پر تم قرآن مجید کی دلی پیش کرو تو حضرت امام شافی صاحب رحم عہدہ فوراً اس کی بات کا جواب نہ دے سکے اب ایک حضرت امام شاہ بھی صاحب فوراً اس کی بات کا جواب نہ دے سکے حضرت امام شاہ بھی صاحب گئے گھر اور قرآن مجید پڑھنا شروع کیا جب اس آئر پر آئے تو فرمایا کہ اب میں انجما کی حجت ہونے کی ترین قرآن سے لے کر آیا ہوں قرآن مجید میں آتا ہے بین غیر سمین سارے مومنوں کی جو راہ ہے اس کو جو آدمی چھوڑ کر کسی اور راہ کی دعوے داری کرتا ہے نوبندی عمارت باندھا تو ثابت ہوا کہ جو سارے مومنوں کی راہ ہو اس راہ کو چھوڑنا جائز نہیں ہوتا تو گویا کہ جیسے سنت حجت ہے اسی طریقے سے اس آیت سے جنات، انجما آئے سے پتہ چلا اندما بھی ہجت ہے تو یہ حضرت امام شاہ صاحب راہ محلہ نے انجما کی حجت ہونے پر یہ دلیل پیش کی تھی جس وقت احکام سلطانیہ بیان ہو گئے تو جیسے احکام ریت کے بیان کرنے کے بعد مسئلہ توحید کا بیان ہوا تھا شرک کو رد کیا تھا یہاں بھی یعنی احکام سلطانیہ بیان کرنے کے بعد پھر شرک کا رد اور مسئلہ توحید کا بیان اللہ کے غیر کو حاکم جاننا بھی تو شرک ہوتا ہے اس واسطے آکام کے بیان کرنے کے بعد شرک کی تردید آ رہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے اور اس کے سوا بخشتا ہے, دیتا ہے اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شریف بنائے پکا زندہ سلال و ہی تھا بس تاکہ وہ بہ کے دور کا گیس بہت رہا روڈ ہمیں دور ہی اللہ اینا سا وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ مرائے اللہ کی کیا ہے بیٹیاں ہیں اور اصل میں وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو کیونکہ سرکش شیتان پوجا کرواتا ہے گائے ہوگی رحمت کی اس پر اللہ نے اور اسے یہ شیطان نے پہلے دن کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے لیا کروں گا ایک حصہ ٹہرا ہوگا تو وہ آج, آج اپنی بات پوری کرتا ہے اور اسے جو یہ بات کہی تھی کہ لوگ میرے نام پہ حصہ دیں گے تو وہ شیطان کے نام پہ حصہ ہوتا ہے نام لیا جاتا ہے بغیر دیکھوں گا حقیقت کم کریں یعنی تیرے بندے اپنے مال میں میرا حصہ ٹھہرا رکھیں گے جیسے دستور ہیں تو کی نیاز نکالتے ہیں وعدہ فصیت بندہ ہوں اور میں ان کو میں और گا اور میں ان کو آدھول دکھاؤں گا اور میں ان کو کہوں گا اور وہ جو غیر کے نام کے جانور مانیں گے نا ان کے کان بطور مموے کاٹیں گے یہ جانور غیر کے نام کا مانا گیا ہے لہٰذا اس کو کچھ چھیڑے نا اور میں ان کو کہوں گا اور وہ اللہ کے دین میں تبدیلی کریں گے اہ... بار محمد سلیم نے اس سے دین اللہ مراد لیا ہے جیسے پرانی مجید میں آتا ہے فاطمہ جم دینا نیوا فط رض اللہ علیہ فضر اللہ صلی اللہ, اللہ، تو بدلیں گے اللہ کے دین کو اور جو شیطان کو بری بڑھائے اللہ کے سوا وقت فاصل وسلم مبینہ اسے بنا نقصان اٹھایا حجاید ہوم مجومندی شیطان کو ویدا دیتا ہے اور ان کو آزوئی دلاتا ہے اور شیطان نہیں پیدا کرتا ان سے مگر سارا فریم اور دھوکے کا گا وہ لوگ ٹھکانا ان کے جرم آئے اور نہ پائیں گے اس سے خلاصی کی جگہ یہ تقویف ہوگی تخمیف کے بعد پشاعت آ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے باغوں میں ہوں ہوگی ان کی نیچے لہریں رہیں گے ان میں ہمیشہ وید آیا اللہ کا سچا اور بہت زیادہ سچا ہے اللہ سے بعد میں لہسا بھی امانی یہ بنگلا امانی یاد کتاب تمہاری آنزویں یا آدھی کتاب کی آنسویں ان پر مدار نہیں تم بھی سمجھتے ہو کہ ہم جنگتی آدھی کتاب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی دار و مدار ہوتی ہے انسان کے قیدی اور عمل پر جس آدمی کا سیدھا ٹھیک ہو جائے اور عمل ٹھیک ہو جائے وہ آدمی بچتا ہے اور وہ جلدی ہوتا ہے جو آدمی عمل کرے گا غلط سزا پائے گا اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور جو آدمی نیکیاں کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو وہ لوگ داخل ہوں گے جنگل میں اور ان پر ظلم نہ ہوگا کل برابر بھی ممن آسر الدین تھا اور اس سے بہتر دین کس کا ہے جس نے اپنے آپ ہاں کو سپرد کیا اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے اور وہ قابل ہوا ابراہیم کے دین کے ابراہیم نے جگہ اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بھی بڑھایا اور اللہ جی کہا جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا وہ یہ سب پورے کا پھر نسا یہ حکام ریت بھی بیان ہو گئے آحکام سلطانیہ بھی بیان ہو گئے سورت کا یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو بعض آکام سلطانیہ اور بعض آکام ریت ان پر تنویرات آ رہی ہیں کچھ باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں مزید وضاحت کے لیے کچھ آیتیں آئی ہیں یتیم لڑکی سے نکاح ہونے کی صورت میں بے انصافی کا اگر ڈر ہو پن کہ وہ محتابہ لوگ نکاح اس کے سوا پر کسی اور اور سے نکاح کر لو جو اچھی لگتی ہے تھا دو کر لو تین کر لو چار کر لو تو کیا کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرنا پھر ٹھیک ہے ہی نہیں نہیں ٹھیک ہوتا ہے حقوق صحیح ادا کرنے چاہیے مار ٹھیک ٹھیک دینا چاہیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ لڑکی ہے تم یہ چاہتے ہو کہ اس کا مال کسی اور کی طرف نہ جائے اور ویسے تم کو وہ پسند نہیں ہے تم اس کے ساتھ نکاح سے وشواس کرتے ہو تاکہ اس کا مال کسی اور طرف نہ جائے یہ کام تو ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس پر درم کرتے ہو جاتی کرتے ہو اور اگر, اگر کوئی اتیب لڑکی تم کو اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ تم اگر نکاح کرو مار بھی پورا دو اور بعد میں تم کو خیال ہو کہ ہم اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکیں گے تو ماں دے کر نکاح کرنا اس میں تو کوئی حل نہیں ہے وہی اصمب سورج نصاف خود سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں عورتوں کا پوری لاؤ یوتی ہندا تو کیا اللہ فتوا دیتے تم کو ان عورتوں کے بارے میں ماں کا ادب ہے اللہ پر دم سے اللہ پر اللہ بھی فتوا دیتا ہے اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں اس کا بھی یہ فتوا ہے یہ کن عورتوں کی بات ہے جن کے بارے میں یہ فتوا دیا جا رہا ہے یہ یتیم عورتوں کی بات ہے وہ یتیم عورتیں جن کو تم دینا نہیں چاہتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح ہو جائے تو پورے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن نکاح کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فتوا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے جب تمہاری مرضی ہے نکاح کرنے کی تو پھر ان کا پورا پورا حق بھی دینا چاہیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے کمزور بچے جن کا مال تمہارے پاس رہ گیا ہے کہ ان کا مال حضم کرنے کی کوشش ہے نہ کرو اور وہ اللہ کہتا ہی ہے یا مروکم یہ معلوم ہو جائے گا کہتا ہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے نکاح کر کے انصاف کر لو یا اسے نکاح نہ کرو اور انصاف کرو اور یا یہ کہ یتیم بچہ اس کا مال ہے تمہارے پاس اس مال کو سنبھال کر رکھو انصاف کرو تو باہر کی فلّہ تعالیٰ کی بات یہ ہے خلاصہ کہ انسان کو انصاف کرنا چاہیے اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے جو بھی کرو گے کوئی نئے کام اللہ اس کو جانتا ہے وم راجن خاص ومباد شوزن و ارادن یہ بھی تنویر ہے آخری حکم آپ کام میں سے یہ تھا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہے تو دو حکم اکرم ہو جائے ایک حکم ہو جائے مرد کے خاندان کا ایک حکم ہو جائے عورت کے خاندان کا اور انصاف ہو جائے تو انصاف کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پورے حق ہر کو دیے جائے عورت کا حق اور کو پورا ملے مرد کا حق مرد کو پورا ملے تو بعض اوقات اکاط اس طریقے سے بھی کرائی جاتی ہے کہ عورت اپنا کچھ حق ہاں معاف کر دے تو کیا یہ ضروری ہے کہ حق پورا ہی ہو کیا معاف کرنے کی صورت ہو نہیں ہے اور میں نہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کچھ عورت اپنا ہاں حق معاف کر کے سُنا کر لے تب بھی کیا ہوتا ہے نہ ہوتا ہے اگر کوئی عورت ڈرتی ہے کہ خامت جو ہے اس کی طبیعت میں مجھ سے نفرت آ گئی ہے یا علاج آ گیا ہے پھر کوئی گناہ نہیں ان پر کی سلا کرے آپس میں کوئی سُنا اور سلا اچھی ہے کس طرح سنا ہو اور میں بہت غلط لال چوڑا جیو میں لالچ رکھی گئی ہے تو یہ اگر اس کو لالچ دیا جائے گا کہ جب کوئی ایک بیوی ہے تیری اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے اب تاکہ اپنی باری بھی اپنی دوسر، تیری دوسری بیوی کو کی پکشنے کے لیے کیا ہے تیار ہے وہ بندر حاضر ہو جائے گا ادھر بھی اپنی باری بھی بخشنے کے لیے تیار ہے چلو اس کو اپنے گھر میں رکھ لو اور اگر میکھی کرو اور بس تیار کرو پس بس تاکہ خبر سے یہ تم کرتے ہو ون کا ستیو ان کا جنوب میں نے صاف یہ جو ہم نے تم کو کہا تھا کہ دو عورتیں تب اپنے گھر میں رکھو انصاف کر سکو تو پھر بعض اوقات دو عورتیں ہوتی ہیں پورا انساف تو بندہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا حکم ہے فرمایا میں ہر کسی بات کی طاقت ہی نہ پاؤں گے کہ عورتوں کے درمیان پوری برابری کرو اگر چنتا ہوگی ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اتنا جھکاؤ ہو جائے کہ دوسری منظر مولکا بھی ہو جائے کہ نہ بیچاری جھکاؤ والی اور نہ بیچاری تلاش والی کس طرح نہیں ہونا چاہیے ویسے ایک عورت کے ساتھ انسان کو ذرا محبت زیادہ ہوتی ہے جس کے ساتھ محبت زیادہ ہے اس کی کئی غلط باتیں بھی برداشت ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ محبت کم ہوتی ہے اس کی کئی صحیح باتیں بھی برداشت نہیں ہوتی لیکن اس کو مرکا چھوڑ دو اس کو نان و نا بھی دو اس سے الگ سلنگ ہو جاؤ یہ سب ٹھیک نہیں ہے پورا جکاؤ نہیں ہونا چاہیے جی ایک طرف کہ چھوڑ دو دوسری کو جیسی کو وہ لٹکی ہوئی ہے اور اگر اپنی سلاح کرو اور تنگوائے تیار کرو پس تاکہ لگ رہا ہے بشر والا میرے بان بھائی یہ تفرمہ کہا باقی کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ اس کا گزارا میرے ساتھ ہی ہے اگر یہ میں نے اس کو اپنے گھر سے الگ کر دیا طلاق دے دی تو پھر یہ دھکے کھائے گی بنے گا کا کیا فرمائد نہ یہ خیال کسی کو نہیں کرنا چاہیے اگر یہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے پرواہ کرے گا اپنی غسل سے عورت بھی یہ خیال نہ کرے کہ میری جیسی اب اس کے گھر میں نہیں آئے گی میں تو بڑی خادمہ تھی نہیں تو اور اور جائے بھی ہو سکے تجھ سے بھی زیادہ خادمہ ہو مرد بھی یہ خیال نہ کرے گا یہ مجھ سے چلی گئی تو اس کو اور کون خامن ملے گا اگر جدا ہو جائے اللہ ہر ایک کو بے پرواہ نہ کرے گا اپنی غسل سے اور ہے اللہ تعالیٰ مسلم حکمت والا ورندہ ہے ماف اسلام آباد مال اور عمدہ ہی ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور ہم نے تاکید کی ان کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور تم کو بھی کرنا سے کرو اور اگر تم گہر کرو تو ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور ہے حید بے پرواد تاری والا اور امداد ہی کہا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور کافی ادا کام پر ڈانے والا تو یہاں یہ دلہ ہے باپ صاحب آباد ہے وہاں بے نس ہے یہ دفعہ آیا ہے یہ تین دفعہ آنے میں کیا حکمت ہے کیا کی تو جی ہے تو حلف شاہ گر کادر صاحب کا حاشیہ مضر قرآن کو سن لو تین بار فرمایا گندہ کا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں پہلی بار کشائش کا بیان ہے یہ تفرقہ تفرقا شندا کلب انسان ہے وہ اللہ واسنہ کی بات اللہ کے پاس بڑا کچھ ہے ایک کو بھی دے دوسرے کو بھی دے تو پہلی جگہ کشائش کا بیان تھا تو وہاں کہہ دیا دلہا مافاد دوسری بار بے پرواہی تھا اس کے بعد یہ نفظ آیا تھا کہ کال اللہ وری الحمدہ اللہ بڑا بے پرواہ ہے کیوں سارا کچھ ٹرم ہی کا ہے بولیا اللہ پھر بے پرواہ نہ ہو تو کیوں؟ دوسری بار بے پرواہی کا اگر تم ممکن ہو تیسری بار کاش سازی کا اگر تم تکوا پر پکڑو تو کا سازی کا جس کا ذکر ہوا اس واسطے پھر تیسری بار پھر فرمایا کیا سامان زمین کی ہر چیز کا مالک اور ہر شہر منصل کون ہے صرف یہ کر تو یہ تین دفعہ بار بار کہنے کی یہ الگ الگ حکمت شاہبد القادر صاحب نے بیان کر دی اگر چاہے دے جائے تم کو سب لوگوں اوروں کو لے آئے اور ہے اللہ اس پر گزرنے والا جو چاہتا ہے دنیا کا بدلا تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلا بھی ہے اور آخر کا بھی اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا کاما بھی دوبہر چوری کی قوم تیار ہوگی جھوٹی قسمیں کھانے پر اب تمبی کی کیسا دی ہونا چاہیے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ یہ روٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے چوری کرنا بھی گناہ ہے توبہ تو مطلب ٹھیک ہے یہاں پر ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر تو ہر ایک آدمی کو بات انصاف کی کرنی چاہیے گواہی دیتے وقت اللہ کی رضا کا خیال ہو تمہاری بات اب کسی کے خلاف کیوں نہ ہو جائے بات ٹھیک ہونی چاہیے بعض اوقات انسان کو اپنے خلاف بھی کوئی کرنا پڑ جاتا ہے تو واپس ان سے کو اگر جو تمہارا بیان جو ہے وہ تمہارا بیان تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو تو بیان تو ٹھیک ہی ہونا چاہیے نا غلطی اگر تم سے ہوئی ہے تو کہہ دو کہ غلطی ہوئی ہے یا تمہارا بیان ماں باپ کے خلاف ہے رشتے داروں کے خلاف ہے تو بات سبزی کرنی چاہیے اچھا جی ایک آدمی ہے بڑا مالدار اس کی عزت ہے لوگوں میں اس کا بکار ہے لوگوں میں ہم ایک سچی بات کریں گے اس کی عزت خاد میں مل جائے گی اور نہیں اس بات کی پرواہ نہ کرو اللہ اس کی زیادہ غریب ہے غریبی ہے نا تو تم سچی بات کرو اچھا جی ایک بندہ فقیر ہے تنگ دست ہے ہم نے سچی بات کہہ دی کہ آدمی نے کھڑانے کا ہزار روپیہ دینا ہے پہلے بےچارہ مر رہا ہے اب ہم نے سچی بات کہا تھا مزید ہزار روپیہ اس کے اوپر ڈال دیا تو وہ دھکے کھائے گا اور نہیں یہ نہ سوچو کسی کو کہ یہ گدی ہے اس کی بزتی ہوگی یہ نہ سوچو کہ یہ بندہ تنگ دست ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا گری ہے یا فقیر ہے اللہ کہتا ہے بہت سچ اللہ زیادہ قریب ہے ان کے اور اللہ خود بخود کوئی نہ کو سبب پیدا کر دے گا غنی کی عزت کا بھی سبب پیدا کر دے گا تنگ دستی کی تنگ دستی ختم کرنے کا بھی سبب پیدا کر دے گا نہ پیروی نروخواش کی اس بات سے انصاف کرو اور اگر تم اپنی زبان کو بیچ دو گے یا اراد کرو گے بس تحقیق اللہ کل خبر رکھتے کر اس لیے تم کرتے ہو یا یہ حردین آ منو آندا برس پہلے انصاف کی گواہی دینے کا حکم فرمایا اس کا خلاف صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے قلوب میں ایمان واسف نہیں تو اب یہاں سے ایمان میں رسوخ پیدا کرنے کی تنقید فرمائی جاتی ہے نیر یہ مبتا ہے اس سوال و جواب کا جو یش حل اور وہ کتاب الیا ذکر ہو رہا ہے اچھا ایمان والوں تمہارا ایمان اللہ پر ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے پورا ایمان ہو اخلاق شامل ہونا چاہیے معمولی ایمان سے گزارا نہیں ہوتا اللہ پر ٹھیک ایمان دا اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اسے اتاری سے پہلے ہمیں یکفر بندہ ہے اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے اور ساتھ بشتوں کے اور اس کی کتابوں کے اور اس کے رسکولوں کے اور پچھلے دن کے ساتھ گہر کرے بس تاکہ وہ بہ کا دور کا بہ گنا ان نظری میں آگوں صبح کا بھرو زجرات برائے منافقین برائے یہود و منافقین عام طور پر یہود اور منافقین ذکر آتا ہے جو لوگ ایمان ایماندار پھر کفر کیا پھر ایماندار پھر کفر کیا پھر, پھر, کفر, کیا پھر, پھر کفر میں بڑھ گئے ہر کے ذریعے ان کو بخشے مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر توبہ کی توفیق نہیں رہتی توبہ ہو جائے تو اللہ بخشتا ہی ہے لیکن ایسے آدمی کو جو بار بار کھڑ کی طرف جاتا ہے اس سے توحبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور نہیں ہے کہ ان کو راستے کی ہدایت کرے خوشخبری سنا منافقوں میں سے بات کی جو ان کے لیے دردداد عذاب ہے یہ کون منافق ہے جنہوں جن ان نے کافروں کو دوست بڑھایا ہوا ہے مومروں کو چھوڑ کر ایب تو ہوں نہ ہوں کیا تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت فرق کی عزت ساری اللہ کے پاس ہے یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے ہماری عزت ہوتی رہے گی فرمائیں عزت ضدت اللہ کی قبضے میں ہے انسان اللہ کو راضی کرے اللہ عزت دیتے ہی دیتا ہے وقت کتاب ہے اور اس اللہ نے کتاب میں تم پر یہ بات اتاری کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ بہر ہو رہا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ استدا ہو رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کا آج وہ شروع ہو کسی اور بات میں جب وہ کمر کی بات کریں استدا والی بات کریں تو پھر مسلمان کو ان کے پاس بیٹھنا ظاہر ہی ہے کوئی اور بات کریں تو پھر بیٹھنا چاہ رہا ہے اگر وہ ایسے حال میں جب یہ کمر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھو تو تم بھی اس وقت کنج جیسے ہوگے بے شک اللہ اکٹھا کرنے والے منافق کر دردوں کو اور کافروں کو جھرنے میں سب کو یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں تمہارے مطابق کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے لیکن اگر تم کو فتح آ جائے اللہ طرف سے تو پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ اس کامیابی میں ہم کو بھی شریک کرو ہمارے قدیمت ہم کو بھی دو اور اگر کافروں کو حصہ ڈالے کافڑوں کا غلبہ ہو جائے تو ان کو جا کرتے ہیں کیا ہم نے گھیر نہ دیا تھا تم کو اور بچا نہ دیا تھا تم کو ایمان والوں سے اگر ہم تمہارے اوپر گھیرا نہ جاتے ایمان والوں سے نہ بچاتے تو ایمان والے تمہارا کچھ مر نکالنا کہا ہماری ہمارے آڑے آنے کی وجہ سے ایمان والوں سے تم معقوب رہ گئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہاری دنیا میں کیا مت اور ہر گزر چلے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ ان بال منافع فاد ہو منافع کی مرضی ہوتی ہے اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن وہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے یعنی بھی ساری آکام کیونکہ ایمان والوں کے جاری ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت امر ہو گیا کل قیامت کسن پتہ چلے گا کہ ان کا ایمان بوتبر نہیں ہوا تو اللہ ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے ان کا خیال کچھ اور ہے کہ ہمارا ساری ایمان ہی موتبر ہو جائے گا اور ہم کو جنگ مل جائے گی اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں جی ہارے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا لٹکے ہوئے ہیں درمیان میں لا لا ہاؤ دا لا الا ہاؤ نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہر گند نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ اے ایمان والو نہ ٹھہراؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر کیا چاہتے ہو کہ کرو اللہ کے لیے اپنے آپ پر کھلی ہجت ان نل منافقین فکر کے نسور میں انداز بے شک مناسب لوگ ان کا ٹھکانہ بھی آپ کے نچلے حصے میں ہوگا تو منافقوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سزا دے گا کافر کو اتنی سزا دی اس لیے منافع کو ہے کافر سے مسلمان کو نقصان تھوڑا پہنچتا ہے منافق سے مسلمان کو نقصان زیادہ پہنچتا ہے منافق پر بندہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور قیدا کو اپنے راز بھی بتا دیتا ہے اور پھر وہ منافق کافر تک وہ راز پہنچا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جب منافقوں سے نقصان زیادہ ہے اس واسطے منافقوں کا اجتلاح بھی زیادہ ہے تاکہ منافق لوگ آپ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں اور ہر نظام پہلے کے لیے کوئی من کرنے والا ہے لیکن جن نے تعبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دین کو خالص کیا اللہ کے لیے تو وہ لوگ ہیں سات مومنوں کے اور ان قریب دے کرنا ایمان والوں کو اجر عظیم ماں یا فارول کیا کرے گا اللہ تم کو سلاح دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ وقال اللہ ہو شاگر نظیمہ اور حیاض اللہ قطر رام جاننے والا اگر کوئی آدمی ٹھیک ایک مسلمان ہو جائے اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں لاجح اللہ عزاء رب القلم نہیں پسند کرتا تک طرح اونچی بری بات مگر جس پر ظلم ہوا اور ہے تلا سننے والا جاننے والا شاہ صاحب اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں یہ نہیں کسی میں عیب ڈیل یا دنیا معلوم کرے تو اس کو مشہور نہ کرے کسی کی برائی کرنا ٹھیک نہیں ہے کیوں کے اندر سنتا جانتا ہے وہ ہر کسی کو رضا دے گا کسی کو ہمت کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی برائی معلوم ہو جائے اور اس کی برائی کو لوگ کے سامنے پھیلائے تو یہ کیا ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے اس میں مظلوم کو روا ہے کہ ظالم کا ظلم بیان کرے کسی آدمی کو جائز نہیں کہ کسی آدمی کی غلطی بیان کرے مظلوم پر جو ظالم کی سیاسی ہے تو یہ بھی ظالم کی غلطی ہے تو یہ مظلوم اس کی غلطی بیان ہو کر سکتا ہے اسی طرح اور بھی کئی مقام میں ریمت روا ہے یہ معنی کر کے تو آگے ربت بیان کرتے ہیں یہ حکم یہاں شاید اس پر فرمایا کہ منافع کا نام مشہور نہ کریے پتہ چلتا کہ بندہ مناسب والا کام کرتا ہے تو اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا نام مشہور نہ کریے جیسے حضرت نے مشہور نہیں کیا اس میں اس کا دل زیادہ بگڑتا ہے اگر کسی آدمی کو مشہور کر دیا جائے نا یہ منافع ہے منافق ہے منافق ہے اس کا دل زیادہ بگڑتا ہے مفید نصیحت کرے منافق آپ سمجھ لے گا اس میں شاید ہدایت پاوے یہ شاہ عبد القادر صاحب کی جو توجہ ہاتھ ہیں وہ ربط بھی اور وہ جو توجہ ہے وہ میں نے ذکر کر دی اچھے تھی یا یہ ہوگی تم جی یا اس طرح کہ پہلے فرمایا جب آیا لائق سے قبر کیا جا رہا ہو تو ساتھ نہ بیٹھو ان نہ تو سوال پیدا ہوگا کہ پاس بیٹھنے والوں کا کیا قصور ہوا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو کھل کر کفریہ کرے باد کہنا پسند نہیں وہ جو کھل کر کفریہ کرے باد کہہ رہے تھے اور تم وہاں پاس بیٹھ رہے تھے اللہ کو تو کرے باز پسند ہی تھے لہٰذا شرکت نہ چاہیے اگر پوشیدہ یا زائد سمجھا دے یا معاف کر دے تو درست ہے یہ دوسرا ربط ہے تیسرا یا اس طرح ربط لگاؤ کہ پہلے موالات ایک افوات سے منع کر فرمایا وقت فرمایا جاتا ہے کہ اگر مجبور کر کے کلمہ کفر تم سے کہنا دے تو معاف ہے مطلب ہے کہ ویسے تو انسان کلمہ کفر کہنا چاہ نہیں ظلم ہو جائے زیادتی ہو جائے مجبور کیا جائے کلمہ کفر کا کہہ فرنا تجھے ہم چھوڑتے نہیں ہیں تو مظلومی کے وقت کلمہ کو بھر کر کہنا اور اپنی جان بچانا یہ ایشوروں پر کیا ہوتا ہے جائز ہوتا ہے لیکن کھل کر ان سے مل جانا سچ بھلا ہے تو یہ تین طریقے سے ربط ہو گیا کافروں کے پاس بیٹھنے کا منع کیا کیونکہ وہ آیات لاہیا کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ ان کا جرم ایسا ہے کہ تم اگر ان کے ساتھ ایسے وقت میں بیٹھو گے تو ان کے ساتھ کیا سمجھن جاؤ گے بلابر سمجھنے جاؤ گے البتہ نصیحت کرنے کے لیے بیٹھنا جائز لے اگر ظاہر کرو خیر کو یا چھپاؤ یا نظر کرو کسی حد بات سے اللہ ہے معاف کرنے والا قدرت والا جو لوگ کفر کرتے ہیں ساتھ اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کے اور کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریح کرے اور کہتے ہیں کہ ہم بات کو مانتے اور بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے درمیان راستہ بڑھائیں یہ سارے پکے کافر ہیں ایک وہ فریق جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی پکا کافر ہے جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اللہ کے پہ ہمبر کو نہیں مانتا وہ بھی کیا ہے پکا کافر جو تفریق کرتا ہے اصولوں میں بال کو مانتا ہے اور بال کو نہیں مانتا وہ بھی کیا ہے پکا کافل ایک ہے تفریق بین الرسل ایک ہے تفضیل بین الرسل تفریق بین الرسل یہ ہوتی ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے تفضیل بین الرسل یہ ہوتی ہے کہ مانے سب کو کسی کا درجہ اونچا مانے باقی بات سے تو یہ تفظیل بین الرسول خود قرآن نے بیان کیا ہے اور تفظیل بین الرسول جائز ہے تفظیل بین الرسول کہ کسی کو مانی اور کسی کو نہ مانی یہ جائز ہوتی ہے یہ لوگ کو کہ قابل ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے جدت کا عذاب تیار کیا اس کے مقابلے میں دوسرا فریق اللہ کو بھی مانتا ہے اندر کے سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں اور تفریق بالکل نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے یہ کام نہیں کرتے سب کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دے کے ادر اور ہے اندر بخشنے والا مہربان یس تعلق آخری کتاب یہ اس رکوع کی ابتدا ہے آخری کتاب کا ایک سوال اگلے رکوع کی ابتدا میں اس سوال کا جواب درمیان میں مسلمانوں کو تبدیل کی کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں آب کتاب تو یہ سوال اس واسطے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایک بات دین کی سمجھ نہیں آئی اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کا سوال کرنا ادار پر مبنی ہے ضد پر مبنی ہے دیکھو ہم ان کی حالات تم کو, تم کو سناتے ہیں فلاں موقع پر انہوں نے یہ کیا فلاں موقع پر انہوں نے یہ کیا فلاں موقع پر انہوں نے یہ کیا تو جو لوگ ایسی غلطی اور ایسی شرارتیں کرتے آئے ہیں آج تو آج کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید ان بچاروں کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات سے سوال کر دیا یہ بات نہ سمجھو یہ تعلق ہے اناد ہے سرکشی ہے چلو ہم جواب دے دیتے ہیں ان کے سوال کا دیکھیں ان کے سوال کا یہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے سوال نہیں کر رہے ہیں سوال کرتے ہیں تو اس سے کتاب کیا سوال کرتے ہیں کہ نو پر کتاب آسمان سے یعنی اکٹھی کتاب آئے بو سال آسمان کہ بیس دن کے بعد واپس آئے ان کے پاس پوری کتاب موجود تھی آپ کہتے ہو کتاب آ رہی ہے آ رہی ہے کبھی دو آئےتیں آ جاتی ہیں کبھی دس آیتیں آ جاتی ہیں کبھی ایک صورت آ جاتی ہے کبھی دو صورتیں آ جاتی ہیں تو اکٹھی کتاب آئے نا تو پھر ہم کو یقین آ جائے کہ واقعی آپ سچے رسول ہو فرمایا بتا سار ووسا سنو ان کا مزاج کیسا ہے آپ سے تو صرف اتنا مطالبہ کتاب اکٹھی آئے علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا اللہ سامنے لکھا بات ہونی تھی اللہ کلام کر رہا ہے بات ان کے کانوں تک پہنچی تھی کہنے لگے ہم کو کیا پتہ کون بول رہا ہے اللہ سامنے آیا تب ہم کو یقین آئے تو انہوں نے سوال کیا تھا گوسا علیہ السلام سے بڑا اور کہا تھا ہم کو اللہ سامنے لکھا تو حضرت تھا تو سارا بس پکڑ لیا ان کو کڑا ان کے ذرا کی وجہ سے اور دیکھیے یہ وہ لوگ جو پر ایمان کا اتنا اونچا دعوی رہتے ہیں کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے تورات رات جیسی کتاب آئے تب مانے تو رات جب دینے کے لیے بوسا علیہ السلام گئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ موسا علیہ السلام ہمارے پاس کتاب لائے گئے اس بدلے کیا کیا انہوں نے بچرے کو معمول بڑھایا حالانکہ ان کے پاس کھلے نشانات بوسا علیہ السلام کی حکانیت وحدانیت کے موجود چلو ہم نے زرگوزر کر دی اور گوسا نے کھلا سرمن پر دیا ایک اور دیکھو یہی کتاب جس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا بڑا ایمان مانا تھا اور راتوں کی کٹھی آئی ہے اور آپ کی کتاب اکٹھی بھی آتی اس واسطے ہم نہیں مانتے تو یہ کتاب منوانے کے لیے اس کتاب کے اوپر اس کتاب کے حکام پر عمل کروانے کے لیے ہم نے پہاڑ ان کے سڑکوں پر کھڑا کیا تھا تب جا کر میں یہ نظر کہا تھا کہ سمے گا تو ہم نے اٹھایا کر کے اوپر ٹور کو ان سے قو دینے کے لیے اور ہم نے ایک دروازے کو یہ کہا تھا کہ چلو تم شہر میں جا کر سبزیاں کھانا چاہتے ہو مسور کی دال کھانا چاہتے ہو پیاز کھانا چاہتے ہو تو شہر میں چلے جاؤ چیزیں تم کو ملے گی لیکن تم کو معقوم ہو کر رہنا پڑے گا لیکن وہاں ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے رہنا مسجد میں جانا سجدے کرنا اللہ کی بندگی کرنا تو ہم نے کہا تھا داخلوں دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے ان کو کہا تھا نہ زیادی کرو ہفتے کے دن میں اور ہم نے ان سے بڑا پکا فائدہ لیا تھا فا بار نقذہ سادہ ہو دیکھ انہوں نے اس وائدے کو بھی توڑا انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا مچھلیوں کا شرار کی تھی فبے مار نقذہ بھی سادہ ہو تو چونکہ انہوں نے آپ توڑا چونکہ انہوں نے اندر کی عائتوں کے ساتھ گھر کیا اور اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی قدر کیے نہ ہاتھوں یہ آج بڑے ٹو بھی بڑے بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم کو شکار پیدا ہو گیا ہے کتاب اکٹھی ہو رہی آئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سجے نبی جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا تھا کہ نبی ہے ان کو یہ قدم کرتے تھے اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر ناف آ گیا ہے ہدایت کوٹ کوٹ کر اللہ نے ہمارے دلوں میں بھر دی ہے اور پھر کفر کی بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی حالانکہ نیوز کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں کفر رکھ کر اس کے اوپر مور کی ہوئی ہے اور کہر ان کے دل سے نکلتا ہو ہے بس یہ نہ آئے گا مگر چند آدمی وزید ان کا اور کفر وہ کیا مریم صدیقہ پر محتان عظیم مریم صدیقہ افیفہ پاک دامن اس کی پاک دامنی ان پر بازے اور مریم صدیقہ کی پاک دامنی ان, ان, ان کی صاحبانی یہ علیہ السلام نے بھی بچپن کے اندر گود کے اندر بول کر کہی لیکن آج تک یہ لوگ باز نہیں آئے اور مریم صدیقہ پر تحمان تلاشی کرتے ہیں مزید ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ عیسائی مریم کو جو اللہ کا رسول ہے پتہ ہے ان کو قتل کوئی نہیں کیا تھا یعنی ان کے بڑے جنہوں نے یہ بات قتل کی مشہور کی ان کو پتہ تھا قتل کوئی نہیں کیا وما سا تدور ہو بباس سا ہو انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا انہوں نے سولی پر کوئی نہیں چڑھایا لیکن یہ بات ان کے لیے مشتبہ کی گئی بندہ کوئی سولی پر چڑھ گیا یا ویسے مشہور کر دیا کہ ہم عیسیٰ رسم وہ سولی پر چڑھا آئے ہیں جن لوگوں نے اطلاق کیا اس میں وہ بھی اس شک میں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کچھ ان کو اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں کیا ہوا تھا گمان کی پیروی ہے یقینی بات ہے قتل نہیں کیا بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا دیا تھا اور ہے اللہ ذرا زبردست حکمت والا مرزا غلام احمد کادیالی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چلانے کا پروگرام اس واسطے کر کے بڑھایا گیا کہ ان کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جو صلیب پر مرے تو وہ باز اللہ دم کی ہوتا ہے تو یہ حضرت علیہ السلام مطالعہ کرنے سے نبی ہونے کا رسول ہونے کا اور یہ ان کو صلیب پر مار کر لوگوں کے سامنے ان کا دم کی ہونا وعدے کرنا چاہتے تھے اس واسطے کر کے صلیب پر چلانے کو کیا بنایا تھا پروگرام لیکن یہ پرانی مجید کا مطالعہ کرے بندہ سلیم کی نبی اتنے زور کے ساتھ نہیں کی اللہ نے جتنی قدر کی نبی کی ہے تو اگر ماں کی سلیم کی زیادہ تو پھر سلیم کی نبی پر زیادہ زور دیا جاتا قرآن مجید قدر کی نبی پر کیا دے رہا ہے زور دے رہا ہے تو یہ سارے کے ساری کہانیاں اور قصے ہیں جو مرزا غلام القادی صاحب اور ان کی جماعت میں بنا رکھے ہیں قرآن کہتا ہے یہ ان کا کہنا ہم نے قتل کیا یہ قدر ماں کا تر قدر کوئی نہیں کیا دو بار دو دفعہ ہو گیا عقیل پھر کہا قتل نہیں کیا یقینی بات ہے بند کے ادا نے اس کو اٹھایا تو قتل کی نفی آئی ہے تین دفعہ وما سال نڈور درمیان میں ایک دفعہ آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلیم والے قصے جو ہے نا جو پروگرام سب دانتی بہت ثابت کی جائے پھر اگر یہ بات تھی اور ان کا یہ ذہن ہے مرضاؤں کا کہ حضرت اس نے صلاح سلام سلیم پر چڑھائے گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ مر گئے ایسا ایسا مرے کوئی نہ تھے پھر کبھی پنجاب میں کبھی افغانستان میں پھر کشمیر میں پہنچے اور وہاں کی موت واقع ہوئی تو چلو لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا نا کہ مارکا ہے موت سلیپر آ گئی ہے تو پھر لوگوں کے ذہن میں تو فردانتی ہونا ان کا ثابت ہو گیا حالانکہ چاہتے تھے کہ ان کا لانتی ہونا ثابت کرے اللہ نے بتایا اس کو تو بتایا تو کوئی نہ کیونکہ جب یہ نظریہ بن گیا کہ سلیپ پر ان کی موت واقع ہو گئی ہے تو لوگوں میں تو یہ بات پھیل گئی پھر اصل کس طرح صرف اتنا کچھ ہے کہ غلام احمد قادیانی براہین احمدیا کے اندر خود اقرار کرتا ہے اس بات کا اور پرانی مجید کی آج وہ کئی آیتیں پیش کرتے ہیں جن سے ممات مسیح ثابت کرتے ہیں لیکن براہ نے میں لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے ابھی اسے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا مسیح مرود ہونے کا مسیح ہونے کا مسیح ہونے کا دعویٰ تھا اس کے دعوے بدلتے رہے ہیں <خخخ> کبھی مسیح مسیح کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد خود مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کیا کبھی میں طبیت کا دعویٰ کیا وہ بھی میں ایک بات کہہ رہے تو بھی بتا سکوں گا تو دکھتا ہے بڑا آہین آمدیا ہمیں کہ میں آ گیا مسیح مسیح میرے اندر مسیح کا جو جمال ہے نا وہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ نے میرے ذریعے سے مسیح کا جمال ظاہر کیا تاکہ لوگ میرے ہوتے ہوئے صحیح ایمان والے ہو جائیں اگر ایمان نہ رہے گے نا تو پھر وہ جو مسیح کا جلال ہے نا اسپڑے جلال کے ساتھ مسیح کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا پھر پرانی مجید کی آیت میں دیکھی ہے پارے کی ان آسن تم آسن تم دہل سے اگر تم اچھے ہو جاؤ تو تمہارا فائدہ اور اگر غلطی کرو تو پھر تمہارا کیا ہوگا نقصان ہوگا پھر مسیح ناسری آ جائے گا اور وہ مسیح ناسری آئے گا اور اس کا جلال کیا ہو جائے گا ظاہر یہ گا اس کے بلا ہی نے احمدیہ کے اندر کال اس کے بعد اسے خیال کیا کہ مسیح کا مسیح بڑھنے سے کام نہیں چلتا تو پھر ننڈورا پیسنا شروع کر دیا کہ حضرت کی علیہ السلام ان پر تو کیا آ گئی تھی موت آ گئی تھی اور حدیث کے اندر مسیح کی پیشین کوئی بھی تو ہے تو لہٰذا مسیح نے تو آنا کوئی نہیں تھا بلکہ یہ مسیح مسیح میں آنا تھا اور میں مسیح مسیح ہو کر آ گیا پھر یہ بات بھی یہ دعویٰ کر دیا تو باہر کیا گئے لوگوں نے یہ ایک پروگرام بڑھایا کہ مہدی بھی ہوئی مسیح بھی ہوئی اور وہ جو حدیثے ہیں ان کو اپنے آپ پر چسپان کرنے کی کوشش کی لیکن پرانے مدید کا ظاہر اگر دیکھا جائے تو یہاں ظاہر یہ ہے کہ یہاں چند زمینیں آئی ہیں پہلے ماں کا ہو ماں سال ہو شا مال ہوں بھی ہی ماں ہو برافا ہونا ہو ادے تو یہ ساری زمینیں جس ذات کے ساتھ پہلے متعلق ہیں اسی ذات کا آگے بھی کیا ہو رہا ذکر اور ہو رہا ہے تو وہ زندہ مسیح تھا جس کے بارے میں یہ ساری باتیں ہوئی تو اسی زندہ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا یہ زمینیں روح کی طرف نہیں دوڑ رہی تھیں بلکہ یہ زمینیں پورا مسیح جس کے اندر روح بھی موجود ہے اور بدن بھی سامنے ہے اس کی طرف یہ ساری زمینیں دوڑتی ہیں تو لہذا اس زمین کا مزہ بھی حضرتیں یہ سارے سلام سلامی ہونے چاہیے اور ان کی رو یہاں مراد نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ کہنا کرتے یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کو اٹھا دیا اگر... وائن مین آدھی کتابیں اور نئی کوئی آدھی کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا اس مسیح پر قبلا موت ہی پہلے موت اس مسیح کے تو جیسے پہلی زمینوں کا مسیح علیہ السلام ہے تو یہاں بھی ہی زمین بھی ہی کی اور موت ہی کی کا مرضہ بھی کیا ہونا چاہیے یہ سارے اسلامیں ہونے چاہیے اور نجو بندہ کے اندر یہ نون سکیلا تاکید والا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بات استقبال کی ہے یہ زمانہ حال کی بات اور نہیں ہے ضرور ایمان دائے گا عیسا علیہ السلام پر پہلے موت عیسائی علیہ السلام کی یعنی ابھی تک عیسا علیہ السلام کی موت نہیں آئی جب موت آنے والی ہوگی اس زمانے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ آ رہی کتاب ان پر کیا دیں گے ایمان لیں گے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کا یہ ہے ہر آدھی کتاب مانتا ہے اس بات کو جو پہلے بیار ہوئی عیسا قتل نہیں ہوا پہلے موت اپنی اور آدھے کتاب اس بات کو مانتا ہے ایسا سونی پر نہیں چڑھا قتل نہیں ہوا پہلے موت اپنی ہے آتا ادھر مشہور یہ جی کیا ہوا ہے کہ اکثر لوگ یہ دین ہے اور عیسائی تو آج تک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سونی پر چڑھایا گیا اور پھر وہ تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے تو لہذا یہ تو یہ آدھے کتاب کا ایمان کوئی نہیں کہلام قدم نہیں ہو رہا پر نہیں چلایا گیا ان کا تو یہ خیال ہے کہ وہ سلیفر چڑھائے گئے پھر کچھ لوگ دوسرا بہنا کرتے ہیں سکھ بار والا یہ تو بہنا ہوا نا ہار والا بعض لوگ تاخیر نہیں گزارے نار مگر ایمان وعدہ ہوگا حالانکہ ایمان لائے گا یہ اس کا بہنا ہے ایمان وعدہ ہوگا یہ اس کا بہنا نہیں ہے ایمان وعدہ ہو جائے گا پہلے موت اپنی کے یہ نہیں جب مسیح یہ دوسرا بہنا انہوں نے کہ جب مسیح اور وہ مسیح مسیح اگر تیس سال اصلاثوں کی وفات لوگوں کے سامنے دلار کے ساتھ واضح کر دے گا تو ہر بندہ آدھے کتاب میں سے اس کو یقین آ جائے گا اور وہ ان باتوں کو تسلیم کر دے گا تو اگر یہی کہنا ہے تو پھر چاہیے تھا کہ آج کتاب سارے ان باتوں کو مان دیتے حالانکہ مرزا غلام احمد کازی کے بعد بھی آج کتاب اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ جو عقیدہ ان کا آج کتاب کا سال علیہ السلام کے ساتھ متعلق پہلے تھا آج بھی ان کا عقیدہ وہی ہے صحیح روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میم صلی اللہ فیقم ابن مریم ابن مریم آئے گا حاکم ہوگا مقصد ہوگا عادل ہوگا صدیب کو ختم کرے گا فیب قتل کرے گا جزیہ ختم کرے گا یہ روایت بیان کر کے حضرت ابو حرانہ نے کہا اس کی تصدیق چاہتے ہو تو پڑھو قرآن میں جن کی آیت وہی میں نار کتابی تعلیم قبل موتیں سارے آر کتابی پان دیں گے اپنی سبھی موت سے پہلے تو حدیث ہے پیغمبر کی اس حدیث کے ساتھ یہ بات ملانے والے کون حضرت اور مرزا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیر ہے پیغمبر کی نمبر دو تفصیل ہے صحابہ کی تو صاحبی نے یہ حدیث سنا کر اس آیت کا اس حدیث کو کیا بنایا مسلاق بنایا دوسری دلید مستدر کے حاکم کے اندر حل تبد اللہ میری باس سے روایت ہے اس راحت کی تفسیر میں تعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائی مینار کتابی تاریخی یعنی یہ اس وقت ہوگا جب کہ عیسا رسلات اسلام آئے گی تو یہ عروج نے مستدر کے حق میں یہ روایت ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ اعلیٰ شرط شیخین صحیح ہے اور سائی حاکم کو بھی مجدس مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجدد جو ہے وہ کوئی دین کے اندر نئی بات پیدا نہیں کرتا بلکہ صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو حاکم مجدد بھی ہے ان کے نزدیک جیسے اصل مس کے اندر لکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ وضاحت کی ہے ابن بات کی حدیث پیش کی ہے کہ علیہ السلام آئیں گے اور اس وقت سارے لوگ علیہ اسلام پر کیا ہے ایمان دائیں گے مسرت احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے اور مسرت احمد امام احمد کبیر نے مجرم کہا ہے مسرت احمد کی روایت کا حاصل بھی یہی ہے کہ جس وقت عیسی اس علیہ اسلام آئیں گے تو السلام کے آنے کے وقت تمام منت ساری ملتیں ایک ملت ہو جائیں گی اس وقت سارے لوگ, پر لوگ ایک ملت پر آ لیں گے سارے لوگ دین اسلام اس کے اندر آ جائیں گے تو بہ ہر کہہ یہ تفصیلیں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود مسلسل کی حاکم کے اندر بھی موجود اور مسلط احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود اور اہلی کتاب کا صبح ایمان مان پھر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس کو پیشین کوئی بڑھاؤ جیسے کہ آپ سلم کہتے ہو یا مسلمان کہتے ہو تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ دنجال کے ساتھ یہودیوں ہودیوں ہو کی ایک بڑی ساری جماعت وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مقابلہ کرے گی تو ہم کہتے ہیں کہ دجال جات جس کا نظر کرے گا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا وہ پھر آدھے کتاب میں سے رہا ہی نہیں اور جو لوگ دجال کو نبی مان دیں گے یا اللہ مان دیں گے وہ پھر آدھ کتاب رہے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ستر ہزار یہ ہوتی یہ اس کا ساتھ دے گا تو دنیا کے اندر صرف ستر ہزار تو ہے آد کتاب اس کے علاوہ اور بھی تو کئی سارے ہیں اور یہ ظاہر مانتا ہے جب کبھی بھی حق ظاہر ہوتا ہے تو کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کرنے والے نیست و نابود ہو جاتے ہیں دنجار بھی قتل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو دنجاب کی خدائی پر دعویٰ قائم رکھیں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے باقی ساری آدھے کتاب جن پر حقیقت واضح ہو جائے گی وہ حرتی صحیح پر ایمان اور نئی قرآن کتاب میں صرف مگر ضرور ایماندار ہے اس پر اس کی موت سے پہلے اچھا جی وہ جو معنیٰ کرتا ہے بے دہی کر وہ है کر किताब جائے آر کتاب ایمان رکھتے ہیں اپنی موت سے پہلے ان باتوں پر تو عیدہ کے مکمل پہلے ہیں آگے قرآن کے لفظ ہے وہ یوم الحمد یحور الرحم شہیدہ ایمان رکھنے والوں پر عیدا نے دل سامنے گواہی ہونا ہے پری جو ہودی آج مر رہے ہیں ان پر دل ری, خود خود اُن تو عیسہ صاحب گواہ ہو رہی کیونکہ عیداء جن لوگوں میں میں موجود ہوں میں انہیں کے لیے کیا ہوں گواہ ہوں تو لہذا پھر جن کے بارے میں نگواہ ہونی ہے گواہ ہونا ہی اس میں ان کے اندر اس میں موجود ہونا ضروری ہے موجود ہوں گے تو گواہی ہوگی موجود نہ ہوں گے تو پھر بھی گواہی نہیں تو لہذا یہ پسند ہے آئندہ کی ایک واقعہ کے ساتھ جب آپ ایک ساتھ ایمان والے ہوں گے یا ایمانداریں گے چلو عیسا پر ایماندار یا ان ایمان باتوں پر ایماندار لیکن اس سال اسلام گواہ ہونا ہے تو دیکھائی انہوں نے ان پر دے دی ہے علیہ سرسم کے ہوں گے موجود ہو, ہوں گے تو اگلا لفظ ساتھ شامل کر لو تو پھر مسئلہ مطلب پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہل ہاں ہو ہے تو آپ یہ ظلم سے ہار دوں پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہر مسئلہ آ گئے تو یہ بات موہن مسئلہ ہوں دیکھو نا یہ کئی باتیں یہودیوں کے بیان کی شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی باتیں کئی پہلے ہوئی کئی پیچھے ہوئی کوئی تورا سے پہلے ہوئی اور کوئی کیا ہوئی پیچھے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان کے مزاج میں ظلم پایا جاتا تھا تو کیونکہ ان کے مزاج میں ظلم پایا جاتا تھا تو لہذا ان کی شریعت میں کئی وہ چیزیں جو ابراہیمی شریعت میں حالات تھیں ان کی شریعت میں وہ حرام کر دی گئی یعنی ان کی شریعت کو سخت بنا دیا گیا کیونکہ ان کے مزاج کے اندر شرارت تھی کئی شرارتیں وہ ہیں جو کہ پہلے کی تھیں اور کئی شرارتیں ہوا جو کہ بعض کی تھیں یہ شرارتیں بیان کر کے ان کا سرکش ہونا خدا نے ظاہر کیا کیونکہ ان کے مزاج میں سرکشی تھی اس واضح کر کے ہم نے کئی حرام چیزیں جو ابراہیمی شریر میں حرام تھیں ان کے لیے حرام کی یہ معنی آیا عدل شاہ عبد صاحب کا اور کچھ اور, اور علماء تھا ہمارے حضرت محروم ایک اور مانا تھا وہ کہتے ہیں پرانے مجید کے دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہودیوں پر اللہ نے جدت مسلط کر دی باوجود مالدار ہونے کے ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی اب خود جب تک کسی قوم کے ساتھ معاہدہ نہ ہو تو کتنے سو سال تک ان کی حکومت قائم ہوئی نہیں سکی آج اگر قائم ہوئی بھی ہے تو بڑی بڑی قومیں امریکہ روس وغیرہ ان کی پشت پشپرائی کرتی ہے تب حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ آدمی کا منع کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں میں ظلم پایا گیا کیا یہ ظلم نبیوں کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے طرف ہوئے آیات لاہیا کے ساتھ تہذیب کی یہ بڑے بڑے ظلم تھے تو یہ جو طیبات ہیں یعنی حکومت کے ذریعے سے جو طیبات حاصل ہوتی ہیں وہ ہم نے نفر کیا کر حرام کر دی کہ ان کے پاس حکومت آ نہ سکے وہ بھی سب دے اور اس واسطے بھی یہ روکتے ہیں اللہ کے لاس بہت واسطے باق اور دیکھنے کو سور کھاتے ہیں حالانکہ یہ سورج منع کیا گیا ہے اور اس واقعہ یہ لوگوں کا مارنا ذہر طریقے سے کھاتے ہیں اور ہم نے کابلوں کے لیے جو ان میں سے قابل ہے درد ناکاب تیار کیا نا کے نرس ہونا اللہ نے جو ہدیوں کی بڑی مذمت کی لیکن فرمایا سارے ایک جیسے بھی ہوتے کچھ ان میں سے اچھے بھی ہیں لیکن پفتہ ان میں سے اور ایمان والے ایماندار تھے اس پر جو تارا کے اس پر جو تارہ دن سے پہلے اور میں مدد کرتا ہوں ان کی جو قائم کرتے ہیں نماز اور وہ لوگ جو سکھا دیتے ہیں اور ایمان رکھتے اللہ پر اور پچھلے دن پر ان کو ہم اگلے عظیم دیں گے تو سوال آ گیا اکٹھی کیوں نہیں آئی فرمایا یہ سوال انعد پر مبنی ہے شرارت پر مبنی ہے اب اصل جواب انعہ ہدایتہ ہم نے وہی بھیجی تیری طرف جیسے ہم نے وہی بھیجی تھی نور اسلام کی طرف تو نوح علیہ السلام پر ساڑھے نو سو سال وہی آتی ہوئی ہے آپ صرف تئی سال مختلف وقتوں میں کیا یہ وہی آئی ہے تو نوح علیہ السلام کی وہی وہ تو بہت زیادہ سالوں میں پھیلی ہوئی ہے تو وہ وہی ٹھیک سیدھا تو نا یہ وہی بھی پھر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کئی نبی آئے ہیں اور ان نبیوں پر بھی وقتن ہو وقتن کی آتی تھی وہی آتی تھی تو وہ جو نبیوں پر وقتن ہو وقتن وہی آتی تھی کیا وہ غلط تھی اگر پہلے نبیوں پر جو مقدل فوقت الحیح آئی وہ ٹھیک ہے تو آپ پر اگر مقدل خومل وہی آئی تو یہ کیوں نہیں تھی چلو اور دیکھو ابراہیم اسلائی اسحال یاقوب اور ان کی اولاد عیسی ایوب یونس، سارون سلیمان ان پر جو وہی آتی تھی تو وہ وہی بھی مختلف اوقات میں آتی تھی داود علیہ السلام کو جو کتاب ملی زبور جس کے سچا ہونے کا یہ بھی اقرال کرتے ہیں تو وہ زبور بھی تو بجٹ مدد تناظر نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں داحود علیہ السلام کو اللہ نے مختلف دعائیں سکھلائی تو ضرور بھی تو مختلف وقت آئی اور کئی رسولوں کا حال ہم نے سنایا تم کو اس سے پہلے اور کئی رسولوں کا حال بھی سنایا چلو جی بھوسا علیہ السلام سلام کی کئی کتاب والی بہت ہی کرتی ایک کتاب جو کٹھی تھا اس کے علاوہ اور جو بہت تھی اور کئی دفعہ بھوسا سام جاتے تھے ٹور پر میں اندر سے جا کر بات کرتا ہوں وہ اب کئی دفعہ بات کرتا تھا موسر سے تو اس کے اندر تو تفرق تھا ہی نا تو لہٰذا وہی کے اندر تفرق ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ وہی ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہی متفرق ہوتی آئی اب یہاں پر جیسے پہلے انبیاء پر متفرق وہی آتی رہی اس طریقے سے اس پیغمبر پر بھی متفر وہی ہو گئی روسڑا میں کچھ ہم نے بھیجے کئی مزدور کچھ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے تاکہ لوگوں کا انضام نہ رہے اسکولوں کے آنے کے بعد اور ہے اللہ زبردست حکمت والا لا کہ زندہ اور یشد وا اندرا رہ گا اندر او میر میں یہ تو شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھائی اکٹھی بھی آتی یقین نہیں آتا لیکن اللہ دعا ہی دیتا اس کتاب کے ذریعے جو کتاب اتاری تیری طرف اللہ نے اس کو اتارا اپنے علم کے ساتھ کتاب پڑھتی خود پتہ چلے گا اس کتاب میں وہ باتیں آئی ہیں جو بندے کہ اگر نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا کیا ہے علم ہے غیب کی باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے اندر بیان ہوئے ہیں توحید اور نصاب کے مسائل اس کے اندر بیان ہوئے ہیں تو یہ سارا اللہ نے اپنا علم ناظر کیا ہے یہ کتاب خود گواہی دیتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور کافی اللہ گواہی دینے والا بے شک جن لوگوں نے گبھر اور روکا اللہ کی راہ سے بہ گئے دور کا بہتنا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا ہر کے ذریعے چندر ان کو بخشے اور نہ یہ کہ ان کو راستے کی راہمائی کریں ہر بندہ ایک راستہ دکھائے گا اور وہ راستہ جھرنم کا رہے کہ اس میں ہمیشہ وقان زاد رات اللہ یہ سیرا اور یہ کام کرنا کہ کافروں کو آری کتاب کو جہنم میں لے جانا یہ بات اللہ پر آسان ہے یا یواس ہو یہ ترغیب اتباع رسول کی آگے پھر ایک آیت آگی جس میں ترغیب اعتباع کتاب کی لوگو آ تمہارے پاس رسول سچا دین لے کر تمہارے آپ ایمان دیا ہو بتر ہوگا تمہارے حق میں اور اگر تم ایمان نہ دو نہ مانو بس تاکہ اللہ ہی پایا جو بھی ایس مانو گے اور زمین میں اور ہے اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا یا اہم کتاب نات امروف ہی دین دیکھو نا اکثر مفسرین کی رائے حضرت شاہ و صاحب رائے ملا کی رائے یہ ہے کہ یہاں آخری کتاب کا دفل کھول کر نسارا کو مخاتب بنایا گیا ہے یہ ہے پہلے یہودیوں کی بات چلی آتی تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہودیوں کی بات کرتے چلتے نسارا کی بات تو شروع ہو جاتی ہے نسارا کی بات کرتے چلتے یہودیوں کی بات شروع ہو جاتی ہے تو اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو یہودیوں کے ساتھ نہیں ہو رہی بلکہ نسارا کے ساتھ ہو رہی ہے یہ اکثر محسرین کرایہ ہے میں یہ ہے اے کتاب دین کے اندر مبالغہ نہ کرو عیسیٰ کو وہ کہو جو عیسیٰ ہے اور تمہارا کہنا عیسیٰ ابن اللہ ہے یا تمہارا یہ کہنا کہ عیسیٰ اللہ ہے تو یہ دین کے اندر مبالغہ ہے تو اے سارا دین کے اندر مبالغہ نہ کرو اور اللہ کے سر وہ بات نہ لگاؤ جو کہ سچی نہیں ہے اللہ کے سر سچی باتیں لگانی چاہیے اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا کوئی نہیں بڑھایا لہذا یہ کہنا کہ اللہ نے عیشا نے بیٹا بڑھایا یہ ٹھیک نہیں مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے بس یہ بات تم کہہ کرو ہو یہ کلمہ اللہ نے دادا طرف مریم کے اور عیسیٰ روح ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک خاص روح ہے جو انہوں نے بھیجی اللہ کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو اور یہ جو تم تین خدا کہتے ہو یہ بات بھی تمہاری حقا ہے یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے باز آ جاؤ اور بہتر ہوگا تمہارے ہنگ میں شواز کے لیے اللہ ہی ایک ادا ہے پاک ہے اس سے ان کی ہو اسی کا ہے جو کچھ ہے زمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور کافی اللہ کام بڑھانے والا یہ تو وہ میڈا ہو گیا جو کہ اکثر مفت نے کیا ہمارے حضرت موللہ سین صاحب رحمۃ اللہ تعالی صاحب مدارے کی ایک عبادت کی وجہ سے یہاں آدھی کتاب کا مفاطب یہود کوئی بنا بناتے تھے صاحب کتاب نے بھی کچھ ایسے کلمات لکھے ہیں ایسی بات کیا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ یہ خطاب یہود کو بڑھے اللہ کے نسا کو اور ہمارے حضرت محروم بھی یہ خطاب یہود کو پڑھاتے میں نہ فرق سے ہوگا اے آ کتاب دین کے اندر غروب نہ کرو یعنی اے یہودیوں دین کے اندر غروب نہ کرو اللہ کے ذمے سچی باتیں کہو مسیح عیسیٰ میں ملیم اللہ کا رسول ہے اللہ کا کلمہ ہے اور تمہارا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ ماننا یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرنا کہ معذ اللہ ان کی والدہ ٹھیک نہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک طریقے سے پیدا نہیں ہوئے یہ تمہاری باتیں ٹھیک نہیں مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کرما ہے کر اللہ کی طرف سے وہ روح ہے اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو مانو ہر بدل تو بھی یہ کہتے ہو کہ تین خدا نہیں یہ تمہاری بات ٹھیک ہے آئندہ بھی یہی یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں ان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کہنے سے باز آ ہو یہ تمہارے حق میں متر ہوگا سبس کے لیے کہ اللہ ایک راہ ہے پاک کہیں اس سے کہ اس کی اولاد ہو اسی کا ہے بھی آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں اور کافی اللہ کام بنانے ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کئی لوگوں نے ابن اللہ کہا اللہ کا بیٹا کہا کئیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا اللہ فرماتے ہیں ہرگز عیسیٰ علیہ السلام برا نہیں جانتے اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہو ملائکہ مقرر بھی اس بات کو برا نہیں جانتے اور اس طلبے سے ناک نہیں چلاتے اور جو آدمی اللہ کا بندہ ہونے سے یا اللہ کی بندگی سے ایران کرے کنارہ کرے اور تکبر کرے اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا دیکھو نا نجران کے عیسائی آیت تھے نبیر اسلام کے پاس باتیں ہوئی تو نجران کے عیسائیوں نے ایک یہ بات بھی کہی تعیب و صاحب آپ آم ہمارے آم صاحب کو برا بھلا کہتے ہو اس واسطے ہم آپ کی بات نہیں سنتے نہیں مانتے اچھا من صاحب تم؟ وہ تمہارے صاحب کون ہیں جن کے بارے میں تم مجھ پر الزام دیتے ہو کہ میں تمہارے صاحب کو برا بنا کہتا ہوں کارو عیسیٰ ان نے کہا وہ ہمارے صاحب عیسیٰ ہے عیسیٰ عیسا کی آپ توہین کرتے ہو آپ رکھا عیسیٰ ایوشہ نقول بھی ہے عیسیٰ عیسیٰ کے بارے میں میں نے کون سا کرما توہین کا کہا ان عبد اللہ میرا بھی عدلہ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے آپ کو کہہ دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ توہین کا کرمہ کہہ بھی رہے ہو اور کہہ دیو کہ میں ان کی توہین کرتا نہیں مسیح علیہ السلام اس کو توہین کا کرمہ کوئی نہیں سمجھتے تھے وہ اس بات سے ناگ نہیں چلاتے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو یا اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے ملائکہ مقرر میر بھی اپنے بارے میں یہ کرما کہ ان کو عبادتہ کہا ہے اللہ کے بندے اس سے ناگ نہیں چراتے. پھر جو لوگ ایماندار اور یہ کام کیے اللہ ان کو ان کے ادھر کھلے دے گا اور ان کو زیادہ دے گا اپنے فصل سے اور جو لوگ ناپ چڑھائیں اللہ کی بندی سے اور تکبر کریں ان کو درد لاکھ سلاح دے گا اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی بندگار پہلے تقریب کی اتباع رسول کی اس شاید میں تقریب ہے اتباع قرآن کی لوگوں تمہارے پاس واضح حجرت آئی تمہارے اب سے اور ہم نے اتاری تمہاری طرف پوری روشنی محمد والے آپ پھر دو لوگ سب ہو گئی پھر دو لوگ ماندہ اللہ پر اور اللہ کی نشی کو مجبور پکڑا ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں وہ یادی ہم اور ان کو راجنمائی کرے گا اپنی طرف سیدھے راستے کی یا سب ترو نک میں سے پانچواں حکم جو ہے اس کے بارے میں کچھ تنویر آ گئی کوئی سوال کرتے ہیں تو کہ اللہ فتوا دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں پہلے بھی کلالہ کا مسئلہ آیا تھا لیکن وہاں کلالہ سے مراد یہ تھی کہ ایک آدمی مرنے والا اس کا کچھ مادری بھائی یا بہن رہ جائے ایک رہ جائے یا ایک سے زیادہ رہ جائے اب یہاں یہ مسئلہ بیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر ہے اور اس کا کچھ پدری یا حقیقی بھائی یعنی کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہے وہ رہ جائے اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اس کی اولاد کوئی نہ ہو اس کی بہن ہو یعنی حقیقی بہن یا پندری بہن اس کو آدھی جائیداد ملے گی جو اس نے چھوڑی اور وہ پوری جائیداد کا وارث ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو یا اس کی بہن مری ہے نا اور یہ زندہ ہے اس کا بھائی پندری یا حقیقی اور اس کی بہن کی اولاد ہونی یہ ساری جائیداد کا وارث ہوگا اور اگر دو بہنی بہن ہیں ان کے لیے دو جس نے چھوڑا بھائی ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو پھر جائیداد تقسیم ہوگی اس طریقے سے کہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا مرد کا حصہ نر کا حصہ زیادہ عورتوں کا حصہ کیا ہوگا کم بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آ کام کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے